سل یار سو اللہ وسلم والی دلیکہ دلیکہ دلیکہ دلیکہ دلیکہ دلیکہ دلیکہ امیر سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضاوی دعوت برکاتوں اور عالیہ کا بہت ہی پیارا لکھا ہوا کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں ہو سکے تو تمام مدلی چن کے ناظری میرے ساتھ مل کر اس کلام پاک میں شامل ہو جائیے ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا رام دینا ہے شہید سے بھی میٹھا کا کیا خوب महाका کا مدینہ ہم کو پسند آیا سرکار کام ددینا ہم کو پسند آیا دینا کیوں نہ نا نارا, نارا کیوں نا لگائنارا کر دینا کیوں نہ لگائے نارا سرکار کا مدینہ بے کسے کا ہے سہارا سرکار کا مدینہ بے کا ہے سہارا سرکار کا مدینہ گھر دیکھا نا تھانا بی گے کہ نا سر کام دینا ہے چین کا سرکار کام دینا پیرس پہ پی میل والدے پیرس کو بول جاتا پیرس پہ پی میں والے پیرس کو بول جاتا تو بھی جو دے نیتا تو تھی جو دیکھنے ترکار کام دینا تو جو دیکھنے کا کام دینا پو چومتا ہوں بھولو تو ہو کاٹوں تو چونتا ہوں لگتا مجھ کو پیارا پیارا ددتا ہے مجھ کو پیارا سرکار کام دینا اللہ کا مو صفا کے قدم موت دے دے, دے اللہ میں موت دے دے فنے بنے گا رمارا مد فنے بنے گارا کرکا کام دین مدین مد فن بنے ہمارا سب کا مدینہ تک دیر میں یا کار کے مدینہ تک دیر دی بس مدینہ مدین دے فق مدینہ مدینہ دکھ دے فقط مدینہ سرکار کام دینا شہید متا سرکار کا مدینہ گا او محقا محقا فرقال کام فرقا دینہ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علیہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ صلو اللہ تعالی علیہ وسلم نرمدنی چینل کے ناظرین تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی اور مدنی چینل الحمدللہ ہمیں عید سعید کیسے منانی چاہیے اس کا شعور دینے کی کوشش کر رہے ہیں ہمیں چاہیے جیسے اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی کا فرمان ہے ان کے فرامین کے مطابق ہم اس عید سعید کو گزارنے کی کوشش کریں تاکہ اس عید سعید کے دن کی زیادہ سے زیادہ برکتیں ہم پا سکیں جتنے بھی مدنی چینل کے ناظرین ہیں جتنے بھی اسلامی بھائی پاکستان میں یہ دنیا بھر میں جہاں کہیں شامل سلسلہ ہیں ان کو بہت زیادہ عید مبارک ہو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دینوں دنیا کی برکات سے مالا مال فرمائے آپ کے روزے آپ کی عبادات آپ کی کوششیں کاوشیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ نے آمال رمضان المبارک میں بجا لائے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہمیں عبادت گزاروں کے متعلق جو خوشخبریاں عطا فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کو اس میں سے حصہ وافر عطا فرمائے آئندہ سال زندگی میں بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ گزشتہ رات سے جاری ہے شیخ طریق امیر رات, رات گئے ملاقات فرماتے رہے صبح سہری کا جو وقت تھا اس سے کچھ دیر پہلے یہ ملاقات اختتام پذیر ہوں پھر اس کے بعد الحمدللہ نماز عید سے لے کر ہمارا یہ سلسلہ خصوصی نشریات کا جاری ہے الحمد للہ عز و جل یہ ہماری خوش نصیبی کہ صبحوں کے وقت شہزادہ سنت الحاج محمد بلا صلی باری اور دعوت اسلامی کی مرکزی اس مجلس شعور کے الحاج مولانا محمد نے بھی اس سلسلے میں قلم فرمایا اور الحمد دعوت اسلامی سے وابستہ اسلامی بھائیوں کو ہمارے دنیا بھر کے مسلمانوں کو الحمد عید سعید کی خوشیوں پر مبارکباد پیش کی اس کے ساتھ ساتھ نگرانی شعرا نے ہمیں بہت زیادہ قابل غور مدنی پھول عطا فرمائے خاص طور پر جو دعوت اسلامی سے وابستہ اسلامی بھائی ہیں ذمہ داران ہیں احتکاف جن خوش نصیب اسلامی بھائیوں نے مختلف مقامات پر دعوت اسلامی کے زیر تمام کیے ان کی تعداد ہمیں پتہ چلی کہ کم و بیش 49,989 ہزار کم و بیش پچاس ہزار کا فگر تھا 50,000 50 تھاؤزینڈ اسلامک برادرس انہوں نے پاکستان بھر میں اعتکاف کی برکتیں حاصل کی اس حوالے سے نگرانی شورا نے خصوصی طور پر یہ مدنی پھول عطا فرمائے کہ ذمہ داران خصوصی طور پر وہ اسلامی بھائی جو بھی اعتکاف سے باہر آئے ہیں اب شیطان بھرپور کوشش کرے گا کہ ان کو کسی طریقے سے نمازوں سے غافل کر دیا جائے مدنی ماحول سے دور کر دیا جائے تو اگر ہمارے اسلامی بھائی ان اسلامی بھائیوں کو جو ان کے علاقے سے احتکاف کے لیے مختلف مقامات پر تشریف لائے ان پر بار بار انفرادی کوشش کرتے رہیں گے کل اجتماع ہے اجتماع کے لیے بھرپور طریقے سے ترغیب دلائیں گے اس کے ساتھ ساتھ ان اسلامی بھائیوں کو مدنی کافروں میں سفر کروائیں گے سدائے مدینوں کے اعتکاف کی برکتیں پانوں پانے والوں میں سے آئندہ وقت کے عظیم مبلغین ہمیں مل جائیں اور اس سے انشاءاللہ دعوت اسلامی کا کام مضبوط ہوگا جتنا دعوت اسلامی کا کام مضبوط ہوگا اتنا ہی دنیا بھر میں انشاء اللہ دین اسلام کی تعلیمات کا ڈنکا بجے گا تو میرے مدری چینل کے ناظرین بالخصوص ہمیں اس عید سعید کو اللہ تبارک و تعالیٰ و اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم حقیقی معنوں میں عید سعید کی خوشیاں پا سکیں اس کے علاوہ مدنی چینل کے حوالے سے کہ مدنی چینل کی مختلف نشریات یہ عید کے دنوں میں بالخصوص جاری رہیں گی اس میں ہمیں الحمدللہ للہ فکر آخرت پر مشتمل مختلف مدنی پھول گاہے با گاہے ملتے رہیں گے ابھی انشاءاللہ شاء ہم ایک مدنی خاکہ دیکھیں گے مدنی منوں کی کے حوالے سے کہ بچے نماز نہیں پڑھتے بسا اوقات ان کو جھڑک دیا جاتا ہے یا پھر بچے نماز پڑھنے مسجد میں آتے ہیں ان کو ڈانٹ کر مسجد سے نکال دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے بسا اوقات بچے دوبارہ مسجد میں نہیں آتے خوف زدہ ہو جاتے ہیں اس حوالے سے الحمد مدنی چند نے بہت پیارا مدنی خاکہ ترتیب دیا ہے آئیے یہ مدنی خاکہ دیکھتے ہیں سلا سلام علی السلام علیکم رسول اللہ نیت کر لیجیے موبائل فون ہو تو بند کر دیجیے اقامت بیٹھ کر سنیے صلاح پر کھڑا ہونا سنت ہے اللہم اتبر اللہم اتبر اللہم اتبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اشحن محمد رسول اللہ حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح, الفلاح ونقامه الصلاه ونقامه الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر ذرا سی سختی بچوں کو نماز سے دور کر سکتے ہیں کون آڈن کو پلاد الله أكبر, الله أكبر. رسول ل کرتے ہوئے گفتگو کام کاج روک کر اذان کا جواب دیجیے او لا اکدم الا اللہ لوت کی دھونے مچا جونے کی دروت کی دھونے مچا نماز کا وقت نماز लिए لیے چلو دین میں دیتا ہوں سپ دعائیں مدینہ جو نیک کی دعوت کی بھونے مچا میں دیتا ہوں سپو کو بھی نماز کی دعوت میں دیتا ہوں نماز کا وقت ہو گیا نماز کے لیے چلے اے مدینہ مدتا آپ بھی ان کو دعوت دیں کہ نماز کے لیے چلے اے مدینہ مدتا ہوتا نرمیوں نرمیوں آسانی نرمی آپ کی ذرا سی نرمی بچوں کو نمازی بنا سکتی ہے شیخ طریقت امیر اہل سنت اچانک برکات من عالیہ کے درمیان بچوں کے کھڑے ہونے سے متعلق کیا ارشاد فرماتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں آپ سمجھ بچا پہلی زمنا کھڑا ہو ایک سفید ریش بزرگ تھے بےچارے اللہ ان کو معاف کرے میں نے معاف کیا انہوں نے بہت دل دکھایا اسے ایک دم مجھے پنگڑی پنگڑی پنگڑی بولتے ہیں اس کو بازو چائے چائے مجھے پیچھے بگا دیا تو اس سے ایک تجربہ ہوا مجھے کہ بچوں کو اس طرح جھاڑنا جو ہے نا اس کا دل توڑ دیتا ہے اور بری طرح توڑتا ہے میں نے اس کو معاف کیا اللہ بھی اس کو معاف کر اس کی مقصرت کرے بچوں کو صفوں میں کھڑا نہیں ہونا چاہیے لیکن ایک بچہ ہو اور اگر وہ نماز کو سمجھتا ہو موجود ایک ہو جب سفید قائم کی جا رہی ہوں تو مسئلہ ہے کہ وہ سفر پہلی سب میں بھی کھڑا ہو سکتا ہے خیر وہ مسئلے کے تحت میں نہیں کھڑا ہوا تھا مجھے کیا پتا مجھے پتا ہی نہیں تھا مجھے کھڑا ہونا چاہیے نہیں کڑا ہونا چاہیے ارے سارے نماز پڑھتے تو کیا میں نماز نہیں پڑھوں میں اللہ کا بندہ نہیں ہوں میں کھڑا ہو جاتا انہوں نے اس طرح مجھے خیر اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازا اس طرح ورنہ بہت سارے بچے بدزن ہو کر گناوں میں پڑھ بھی جا شیخی طریقہ امیر آنے سنت برکات مل بچوں کو مسجد میں لانے سے متعلق کیا فرماتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں یہ بچے مرفوع القلم ہے ان بچوں پر حکم کیا لگے گا بچے وہ کھیل رہے ہیں مسجد میں بھاگ رہے ہیں ایک دوسرے شور شار کر رکھا ہے اب اس پر آپ کیا آئیے گناہ فضیرہ ان کے لیے گناہ کبیرہ ہے حرام ہے ان کے لیے کیا ہے بچے ان کو گناہ تو ہے نہیں گا گناہ کاؤنٹ نہیں ہو رہا نیکیاں ان کی بارال شمار کی جائیں گے تو so اب یہ جو کر رہے ہیں کر غلط رہے ہیں, ہونا نہیں چاہیے اس سے روکنا بھی چاہیے ان کو کہ مسجد کو حدیث میں متلقان ہے کہ اونچی آوازوں سے بچاؤ احتیاط کے ساتھ اس تدبیر سے ان کو روکیں یہ اپنا کام کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں اب تم کو اپنا کام کرنا تم نے غلطی نہیں کرنی ان کی غلطی کی وجہ سے تم غلطی میں پھنس جاؤ گے یہ پھنسیں گے نہیں ان کو آخرت میں کوئی عذاب نہیں ہوگا مسجد میں شور مچاتے رہیں گے تو ہاں ماں باپ جو بھیجنے والے ہیں ان کو اس کی ترکیب دیکھنی ہے کہ اگر میرے بچے جا کر مسجد میں شور مچاتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ ان کی پکڑ ہو کہ ایسے بچوں کو شرارتی بچوں کو یہ کیوں مسجد میں لاتے ہیں کیوں بھیجتے ہیں؟ ہر بچہ شرارتی نہیں ہوتا لیکن اکثریت شرارتی ہوتی ہے ایسا بچہ کہ جس سے یہ زن غالب کے کہ پیشاب وغیرہ کر دے گا اس کو پیمپر پہ نہ کر بھی لانا حرام تو ایسے بچے کو جس سے یہ اندیشہ نہیں ہے کہ یہ کر دے گا اس کا تو اب لانا مکرو تنظی ہے تو جائز کے حکم ہے محمد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی سلام کی کوشش کر رہی ہے صلی <سلو> حبیب <الحبیت> صلی اللہ علیہ محمد صلی <سلو> اللہ علیہ میرے مدنی چینل کے ناظرین غور فرمائیے یہ کیفیات کتنی مساجد میں بیتتی ہوں گی بارہا ایسا ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے مسجد میں آ جاتے ہیں امیر علیہسنت دامت برکات و ملالیہ نے اپنا واقعہ بیان فرمایا کہ مسجد میں آ گیا کسی نے مجھے جھاڑ کے پیچھے کر دیا یہ کیفیات بسا اوقات بڑی عمر کے ہمارے جو نمازی ہوتے ہیں ان کے ساتھ پیش آتی ہیں طبیعت میں کچھ سختی ہوتی ہے مزاج کے اندر کرختگی ہوتی ہے اب اس وجہ سے وہ بچوں کو مطلب بعض اوقات جھاڑ دیتے ہیں بعض اوقات مارتے ہیں تو اس وجہ سے یہ بچے شیطان چونکہ ہر ایک کے ساتھ ہے تو اب شیطان آئندہ کے لیے یہ بچے بالکل ایک تختی کی مانند دیں جو کچھ اس پر لکھا جائے گا چھوٹی عمر میں وہ آئندہ پختہ ہو جائے گا تب وہ بچہ کہ جس نے مسجد کے اندر غلطی کی امیر السنت نے یہ ہمیں مدنی پھول عطا فرمایا حکم شریعت عطا فرمایا کہ بچے مرفو القلم ہیں یہ جو کر رہے ہیں کر غلط رہے ہیں لیکن انہیں اس کے کرنے کا گناہ نہیں ہے اب آپ یہ جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں ان کا انداز غلط ہے تمہیں اپنا کام کرنا ہے غلط نہیں کرنا اب حسن تدبیر کے ساتھ احتیاط کے ساتھ یہ جو ہم یہ سنت مدنی پھولاتا فرمائے اگر اسے ہم اپنی گرہ سے باندھیں مدنی منوں کی اس انداز میں تربیت کریں کہ ان کو اول نماز کے احکامات سکھایا جائیں پھر اس کے بعد مسجد میں بھیجا جائے تاکہ یہ جو بد مزگی ہے یا بد نظمی ہے یہ کم سے کم ہو سکے تو اس طرح غور کیا جائے تو کئی ہمارے معاشرے کے اندر کیا بڑے کیا چھوٹے علم دین سے محرومی ہے اس وجہ سے ہم چونکہ حکم شریعت ہمیں معلوم نہیں اب والدین مسجد میں بچوں کو بھیج دیتے ہیں تو اب وہ جو بچے مسجد میں آئے برفول قلم ہیں ان پر سختی کرنا ڈانٹ ڈپٹ کرنا جیسا کہ ہم نے سنا کہ وہ تختی کی مانندہ جو کچھ اب لکھا جائے گا اس کا ایک ذہن میں کانسپٹ قائم ہو جائے گا کہ مسجد میں جاؤں گا کوئی مجھے مارے گا کوئی مجھے ڈانٹے گا کوئی مجھے جھاڑے گا اب یہ اس کے ذہن میں جب ایک خوف بیٹھ جائے گا شیطان بھی اسے جب بڑا ہوتا جائے گا وسوسے دلاتا رہے گا پھر آئندہ وہ بچہ نماز کی طرف آئے یہ بہت مشکل ہے تو میرے مدنی چینل کا ناظرین ہمیں اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا بچے کسی کے ہوں یا اپنے ہوں حسن تدبیر کے ساتھ اور حکمت عملی کے ساتھ ہم ان بچوں کو بہت اچھے انداز میں ٹریٹ کر سکتے ہیں ان کی تربیت کر سکتے ہیں کسی دانا بڑی زبردست بات کہی کہ تم جتنی سال کی عمر میں تم میچور ہو گئے تم عقلی طور پر عقل کے اعتبار سے بادے ہو گئے اب تم وہی تیس سال کی سوچ چھ سال کے بچے پہ امپلیمنٹ کرنا چاہتے تم جس طرح سیریس ہو اب تم یہ سمجھتے ہو کہ مہمان آئے تو بچہ اب سیریس ہو جائے تو بچے کی فطرت کے اندر وہ شرارت ہے جسے میرے جیسے فرمایا اکثر بچے شرارتی ہوتے ہیں اب ہم جو بات آ کر چھ سال کی عمر میں تھے تو ہماری بھی حرکتیں ایسی تھی سات سال کی عمر میں تھے ایسے ہی تھے اب ہمیں آ جو عمر کے ساتھ ساتھ تجربات کے ساتھ ساتھ کچھ سوچ میں پختگی آ تو ہم وہ سوچ جو ہمیں پچیس سال بعد تیس سال بعد ملی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا وہ بچہ وہ چھ سال کے عمر میں اختیار کر لے نتیجتا سختی کی جاتی ہے اور جو تربیت کا غلط انداز ہے وہ اختیار کیا جاتا ہے بچے کے اندر بغاوت کے عناصر پیدا ہو جاتے ہیں ہم بچے خا کسی کے ہوں یا اپنے ہوں احسن انداز میں ان کو اس انداز میں ان کی عزت نفس مجھو نہ ہو ان کی عزت کے ساتھ پیش آئیں گے تو ان شاء اس کی ہم برکتیں خود دیکھیں گے گھر کے اندر عام طور پر آج کل والدین کی بیجا سختیاں ہوتی ہیں بعض کا سختیوں کی حاجت ہوتی ہے لیکن کس مقام پر کس طرح بچے کو کیسے گائیڈ کرنا ہے الحمدللہ شریعت مطہرہ ہمیں اس سلسلے میں مکمل بچوں کی پرورش کے بارے میں بھی مدنی پھول عطا فرماتی دی الحمد دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگر ال مولانا محمد عمران سلم ال نے ڈفرنٹ واکس جو لائف ہے مختلف زندگی کے حصے ہیں ان سے تعلق رکھنے والے شوبا جات سے تعلق رکھنے والوں کی تربیت کے لیے جو مدعی پھول اتا فرمائے اسی میں شوہر کو کیسا ہونا چاہیے شوہر اپنی زوجہ کے ساتھ کیسا سلوک کرے اور اس کے ساتھ باپ کو کیسا ہونا چاہیے؟ اپنی اولاد کے ساتھ کیسے وہ سلوک کرے اسی طرح ماں کو کیسا ہونا چاہیے بیوی کو کیسا ہونا چاہیے مختلف ایسے بیانات ہیں کہ جو ہمارے معاشرے میں رہنے والے ہر خاص وام کو سننے چاہیے بار بار سنیں گے اپنا محاسبے کی عادت بنائیں گے ان شاء اللہ کا انداز میں اپنی اصلاح کا موقع بھی ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو اپنی اولاد پر یا دیگر بچوں پر بے جا سختیاں کرتے ہیں ہمیں اس سلسلے میں بھی اپنے نقطۂ نظر پر غور و خوص کا موقع بھی ملے گا تو یہ تمام کی تمام برکتیں پائیے ضرور پائیے www.dawateislami.net یہاں سے آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے یہ بیانات حاصل کر سکتے ہیں مکتبۃ المدینہ کی مختلف شاخیں یہ پاکستان بھر میں دنیا کے کئی ممالک میں قائم ہیں ہمارے جو مختلف مقامات پر اجتماعت کے اختتام پر بھی حاصل کر سکتے ہیں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ یہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور ڈبلو ڈبلو اسلامی مدنی چینل پہ آ جائیں اور وہاں سے آپ مختلف بیانات امیر مدنی مذاکرے نگران شورا اور دیگر سے مدارن کے بیانات آپ سن سکتے हैं اللہ تبار کا وطالعہ ہمیں احسن انداز میں بچوں کی پرورش کرنے ان کی تربیت کرنے ان کو معاشرے کا ایک عزو مفید بنانے ایک مفید فرد بنانے کی توفیق توفیقتہ فرمائے یاد رکھیے فرد معاشرے کی اکائی ہے ایک بچہ بگڑے گا تو اس کی ہو سکتا ہے کہ آنے والی ساری نسلیں آئندہ بگڑ جائیں ایک بچے کے اخلاقیات اگر برے ہوں تو آئندہ وہ اپنی اولاد کی تربیت اسلام کے مطابق نہیں کر پائے گا ان مختلف پہلوؤں کو بار بار غور کرتے رہیں گے ان شاء اللہ غزل ہمیں کس مقام پر بچے کے ساتھ کیسا ٹریٹ کرنا چاہیے ان شاء اللہ غزل یہ بھی سیکھنے کا موقع ملے گا الحمد مدری چینل ہمیں عید الفطر کے موقع پر عید کی خوشیاں اور و حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزارنے کا یہ مدنی ذہن دیتا ہے اس دن کو اللہ کی یاد میں گزارا جائے اس دن کو اللہ کی عبادت میں گزارا جائے جتنا زیادہ ہو سکے ذکر خدا و ذکر مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کرتے رہیے آئیے ذکر مصطفی صلی اللہ تعالیٰ سنتے ہیں صلو علی صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ سلام کیا رسول لسل ملے کیا عالم اسلام کو عید کی مبارک مبارکباد آئیے مل کے میٹھے میٹھے سونے سونے مدینہ کا ذکر کرتے ہیں ہوا <سلام> ہے when he hit the top دور سے سب فضا دور سے سب پزا اس کی مور ہے میرے تھوڑے دی کی کیا بات گے زری گو خوب مدنی فضا ہر طرف رے چاہیے گنا میں کسی چوب مدنی پزا صحیح ہے کلیروا یہاں توری ہے بولو صحیح ہے سر ہے پے کلیر یہاں توری ہے گیا ہم زیادہ گئی میں آ گیا شا بوئی وہ نگ رے کرم پہ گیا ایک روم پا گیا سہارا جو اس کا کا بولو سہارا جو اس کا کا میرے میٹھے بھی دی کیا پہ سایا ہوا دور ہے اور اس دن یار مسلمان کی تمنا ہوگی اس ہوگی متنا ہوگی مجھے اپم کی شاہ سیکھ جے دو تم اپم کی کو آپ کرم کی شاع سبا پیس دے دو تم کی سب کہہ دو مل سور گئے کہہ دو آقا تیری اور پر سور گئے پھر مدیر دربار گے اور مخل سگے بدکار ہے اور سے کر گے کر کے بر سے بھرپور ہے کے نام تا ہو سے بھرپور پورے گے نام ہو سے بھرپور پورے نام <سؤال> گو شدید صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زرے زرے پہ چھایا ہوا نور ہے میرے میٹھے کی کیا بات ہے یقیناً میرے آقا اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت اس مدینہ منورہ کو ملی جس کو سرکار کی نسبت مل گئی یقیناً وہ شرف پا گیا اللہ تبارک کا تعالی مدینہ منورہ اس مدینہ منورہ کی بار بار ہمیں حاضری کی سعادت عطا فرمائے بار بار روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہہ شریف کے سامنے سنہری جالیوں کے سامنے ہمیں بھی بعد کھڑے ہو کر صلات و سلام اور حدیعہ نات پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ خصوصی نشریات کا سلسلہ جاری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس دن دعوت اسلامی ہمیں یہ شعور دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ ہمیں وہ عید کا دن کہ جسے غفلتوں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں اور مختلف قسم کی دعوتوں کے نام پر گناہوں کے کاموں میں بسر کیا جاتا ہے اس دن کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق کیسے گزارا جا سکتا ہے اس دن کو کیا ایسے لوگ ہیں جو واقعی اللہ اور اس کے رسول کی منشاور رضا کے مطابق گزار رہے ہیں جی ہاں واقعی اللہ تعالیٰ کے ایسے نیک بندے موجود ہیں جو اس دن کو غفلتوں کی بجائے اللہ کی یاد میں گزار رہے ہیں ہم بھی کوشش کر سکتے ہیں ہم بھی کم از یہ ذہن بنا لیں کل رمضان ہم سے جدا ہوا رمضان کو ہم سے جدا ہوئے ابھی چوبیس گھنٹے نہیں ہوئے آپ غور فرمائیے ہم اپنا محاسبہ کریں رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد مغرب کی نماز یہ چونکہ سورج ڈوبنے کے بعد اور شوال کی وہ یقین شروع ہو چکی تھی مغرب کی نماز ہم نے جماعت سے پڑھی یا نہیں پڑھی عشاء کی نماز یہ ہمیں بعد جماعت ملی یا نہیں ملی نماز فجر کیا ہم نے جماعت سے پڑھی یا نہیں پڑھی آج ظہر کی نماز کم و بیش تقریباً مقامات پر اس وقت ہو چکی ہے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز شہزان مدینہ میں ظہر کی نماز کا وقت تقریبا یہ ساڑھے تین بجے تو میرے مدنی چینل کے ناظرین ہمیں غور کرنا ہے کہ کیا آج کا یہ دن ہم نے گزشتہ رمضان المبارک جو گزرا اس میں ہم نے کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ اپنے اندر عبادت کا ذوق پایا ہوگا تو کیا ہم اس ذوق و شوق کو قائم رکھ پائے یا نہیں رکھ پائے شیطان جو یقیناً مسلمانوں کے نیکیوں کرنے پر نیکیاں کرنے پر بکھرا ہوا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو گناہوں کا شکار کر کے یہ جہنم کے اندر داخل کر دے اب ہم نے شیطان کا مقابلہ کرنا اور یہ دعوت اسلامی نے ہمیں یہ مدنی ذہن یہ بھی دیا کہ شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ شاء ہم نے شیطان کے خلاف صرف زبانی جنگ نہیں کرنی ہم نے اپنے قول کے ذریعے اپنے فیل کے ذریعے اپنی ذات کے ذریعے اپنے کردار کے ذریعے ہمارے جو گرد و پیش لوگ رہے ہیں ان کا ذہن بنا کے ان کو نیکی کی دعوت دے کر ان پر انفرادی کوشش کر کے ہم نے انشاءال شاء اللہ کے خلاف بھرپور انداز میں جنگ جاری رکھنی ہے تو گزارا کتنا نیکیاں کی اور کتنا گناوں میں مشغولت رہی اگر یہ محاسبے کا ہمارا ذہن بن جائے گا تو ان شاء اللہ بہت حد تک ہمارے گنا جو ایک تیز رفتار گاڑی چل رہی تھی اس کے آگے بیکرز بنتے چلے جائیں گے اور और جو جوں یہ گناؤں کی رفتار کم ہوتی چلی جائے گی ہم اپنا محاسبہ کرتے رہیں گے فوڈا نیکی رہ گئی آج میں جماعت سے गया رہ گیا آج میں سنت قبلیہ سے محروم رہ گیا آج مجھے باوضو رہنا تھا میں بابوزو ہر وقت بابزو رہنے کے مدنی انعام سے معروف رہ گیا اس طرح جب ہم بار بار اپنا محاسبہ کرتے رہیں گے بار بار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے فراہمی کو سامنے رکھ کے اپنی ذات کو ان فراہمی کے مطابق جب جانچنے کی کوشش ہمیں نیکیاں کرنے میں یہ ذہن ملتا رہے گا دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں یہی دعوت دیتا ہے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں گناہوں سے بچ کر نیک بن کر زندگی گزارنے کا کی ایک شاہراہ پر گامزن کرنا چاہتا ہے اسی کی یہ کملی کاوش دعوت اسلامی کے زیرے تمام ہونے والے پاکستان اور دنیا بھر کے احتکاف تھے جس میں مدنی چینل کے ناظرین نے صبح بھی نگران شورا کی زبانی یہ سنا ہوگا کہ کم و بیش پچاس ہزار اسلامی بھائی پاکستان بھر میں احتکاف کی سادت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے اب صرف احتکاف میں اتنے اسلامی بھائیوں کو احتکاف کروا کے یا بٹھا کے یہ ہماری منزل حاصل نہیں ہو جاتی ہم نے ایک ایک اسلامی بھائی پر انفرادی کوشش کرنی ہے ہمارے گرد پیش میں جو بے نمازی ہیں ان کو نمازی بنانے کی کوشش کرنی ہے تو میرے مدنی چینل کے ناظرین اللہ تبارک و تعالی آپ کو عید سعید کی خوشیاں عطا فرمائے زیادہ سے زیادہ جیسا اللہ چاہتا ہے اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم چاہتے ہیں ہمیں ہم ویسا ہی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے میرے مدنی چینل کے ناظرین یقینا خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس وقت مدینہ طیبہ میں رمضان گزارنے کے بعد عید مدینہ گزار چکے ہیں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس رمضان المبارک میں مکہ مکرمہ کی پر پرکید فضاؤں میں تھے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس رمضان المبارک میں طیبین یہ ان مقدس مقامات کا جنہوں نے جن مقامات کی زیارت کی ان مقامات کا طواف کیا ان مقامات کی سعی کی جن کا ذکر قرآن کے اندر ملتا ہے ان خوش نصیبوں کے صدقے اللہ تبارک تعالی ہمیں بھی رمضان مدینہ نصیب فرمائے الحمدللہ للہ دعوت اسلامی اور مدنی چینل نے ہمیں اس عید سعید میں بھی مدین منورہ کی پرکیف یادوں کو تازہ کرنے کے لیے مکہ مکہ معظمہ کی نور بار فضاؤں کی وہ وہ خوشبوئیں حاصل کرنے کے لیے ہمیں دعوت اسلامی اور مدنی چینل نے محروم نہیں رکھا الحمدللہ زیارات حرمین کا خصوصی سلسلہ یہ پیش کیا جائے گا انتہائی ہماتن گوش ہو کر شامل سلسلہ ہوں گے انشاءاللہ شاء اس کی بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی آئیے سلسلہ زیاراتِ حرمین دیکھتے ہیں حرمینِ طیبین کے ان بابرکت مقامات کی زیارت کرتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علیہ وسلم صلاتم و سلام علیکہ سیدی يا رسول اللہ میرے مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل عیدِ سعید کے اس پور مصررت موقع پر مدنی چینل ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے آگاہی کے ساتھ ساتھ مقدس مقامات ان کے ان وہاں ہونے والے واقعات ان کی اہمیت کے بارے میں بھی الحمد آگاہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو تا قیام قیامت قائم رکھے اور امیر علیہ سنت اور مدنی چینل کا جو فیض ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جاری و ساری رکھے میرے مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایا فضل و احسان کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اس پر اس کا کرم بالا کرم کہ اس نے اپنے محبوب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دامن کرم ہمیں عطا فرمایا ہمیں اس عید سعید کو زیادہ سے زیادہ بہتر اور احسن انداز میں گزارنا کس طرح گزارنا چاہیے اس سلسلے میں ہمیں گاہے بگاہے مختلف مدنی پھول دیے جاتے رہتے ہیں آج عید کا دن ہے بہت سے لوگ ملے ہوں گے آپس میں ایک بھائی دوسرے بھائی سے ناراض ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے ناراض بھائی اور بہن ناراض ماں باپ اور اولاد ناراض یہ ناراضیاں اور ناچاقیاں ان کی ایک بیسک ریزن اگر اس پر غور کیا جائے تو شاید اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہر ایک شخص دوسرے سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتا ہے شوہر یہ کہتا ہے بیوی بی میرے حقوق پوری پورے کرے اس پر شریعت نے کیا حقوق لازم کیے اس کی اسے پرواہ نہیں بیوی کا بھی یہی مطالبہ ہے بیوی یہ کہتی ہے کہ شوہر میرے حقوق پورے کرے میں اس کے حقوق پورے کرتی ہوں یا نہیں کرتی اس کے بارے میں اسے کوئی سروکار نہیں آج بھائی یہ کہتا ہے میرا بھائی میرے حق پورے کرے مجبر شریعت نے جو احکامات لازم کیے جو اب میرے بھائی کے حقوق لازم کیے وہ کیا ہیں مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں نہ میں نے سیکھنے نہ میری توجہ اس طرف ہے وہ غلط کر رہا میں صحیح ہوں آج پڑوسی پڑوسی سے ناراض ہے اس کا مطالبہ کیا ہے یہی مطالبہ ہے میرا پڑوسی وہ, وہ, وہ, وہ ایسا ناراضی ہے بہت پیارا فرمانے معظم ہمیں ملتا ہے میرے آکا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں اس کا مفوم ہے کہ جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہ کرے میں اسے جنت کی زمانہ دیتا ہوں تو آج کے دن بہت سے اسلامی بھائی اور اسی طرح اسلامی بہنیں آپس اس میں انہوں نے ملاقاتیں کی ہوں لیکن کیا دل کے اندر وہ جو میل تھی وہ جو قدورت تھی وہ جو نفرت تھی وہ جو عداوت تھی کیا اس سے بھی دور کیا یا نہیں کیا کیا فقط ظاہری جسم جسموں کا ملاپ ہوا یا حقیقت دل بھی مل گئے یاد رکھیے بے شک شیطان یہ تمہارے درمیان بغض اور عداوت پیدا کرنا چاہتا ہے تو و عداوت پیدا کرنا یہ شیطان کا کام ہے جبکہ رحمان اور رحمان کے بندے ہی آپس میں ملانے کے لیے ہیں اب ہم نے غور کرنا ہے میں اپنے مسلمان بھائی سے ناراض ہوں, میں قطعے تعلق کر رہا ہوں پھر ایسے ایسے بھی ہوتا ہے کہ والدین ہیں کسی سے ناراضی ہے دنیاوی غرض سے ناراضی ہے شریعت تین دن سے زیادہ دنیاوی ناراضی کو جاری رکھنے کی اجازت نہیں دیتی لیکن اولاد اگر اس سے گفتگو کرے تو ماں باپ اس پر ناراض ہوتے ہوتے ہیں کہ تم ہم اس سے ناراض ہیں تمہارے اس سے تعلقات ہیں اب غور کیجئے کیا یہ راضی ہونا اور یہ ناراض ہونا خدا و رضا کی, کی خدا و مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی رضا کے لیے ہے یا اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے تو یہ چھوٹے چھوٹے حقوق ہیں ان کو اگر کنسیڈر کیا جائے تو آج ہمارے معاشرے میں جو مسلمان مسلمان کا خون بہا رہا ہے جو مسلمان مسلمان پر حق ظلم کر رہا ہے جو آج ہمارے معاشرے کے اندر بد امنی بے چینی بے سکونی اور طرح طرح کی نفرتیں اور عداوتیں اس حد تک جڑ پکڑ چکی ہیں کہ وہ مذہبیلیا اپنائے ہوئے ہوگا وہ مذہبی وضاحت اختیار کیے وہ شخص ہوگا لیکن اس کے دل میں اسلام کی جو روح ہے جس روح کی وجہ سے مسلمانوں کو پوری دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتیاز اور شان و شوکت عطا فرمایا اس حقیقی اسلامی تعلیمات کی روح سے آج کا یہ مسلمان یہ غافل ہے نمازیں پڑھتا ہے روزے بھی رکھتا ہے عبادتیں کرتا ہے ریاضتیں کرتا ہے تحجد پڑتا ہے اشراق چاشت پڑے گا نوافل پڑھے گا حج کرتا ہے نسلی عمرے کرتا ہے لوگوں پر صدقہ و خیرات کرتا ہے لیکن وہ جو دیگر لوگوں کے حقوق اس پر لازم ہے حقوق العباد نہ اس نے آج تک سیکھے نہ اس کے بارے میں احتیاط کا ذہن قربان جائیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابویلا محمد الیاستری رضوی برکاتمر آپ اس پر فتم دور میں جبکہ آپ سے وابستگان کی تعداد سینکڑوں یا ہزاروں یا لاکھوں نہیں ہے کروڑوں لوگ آپ سے وابستہ ہیں امیر علیہ سنت دامت برکاتم الاالیہ کتنی آجزی فرماتے ہیں اوقات اسلامی بھائی کو غلطی کرتے ہیں امیر علیہ سنت دامت برکاتم اولایا اس کی اصلاح کرتے ہیں اس اصلاح کے بعد بسا اوقات امیر علیہ سنت یہ محسوس فرماتے ہیں کہ ارد گرد رہنے والے کچھ کچ وہاں موجود اسلامی بھائی تھے کہ میں نے اس کی اصلاح ان کے سامنے کی ہو سکتا ہے سنت دامد علیہ باوجود یہ کہ آپ ایک شیخ طریقت ہیں کروڑوں لوگ آپ سے وابستہ ہیں کروڑوں لوگ آپ کے مرید ہیں الحمدللہ اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود آپ بظاہر جس کی کوئی حیثیت نہیں جس کا کوئی عہدہ نہیں جس کے پاس کوئی فن نہیں جس کے پاس کوئی مال و دولت نہیں امیر سنت دامت برکاتمالیہ بارہا اس چیز کا مشاہدہ کیا گیا کہ ان ان اسلامی بھائیوں سے معافی مانگتے ہیں معذرت کرتے ہیں اپنے کلبی اس جذبات کا اظہار کرتے ہیں کہ میں ناقص ہوں مجھ سے یہ غلطیاں ہو جاتی ہیں میں آپ کے حق, حق تلف کر دیتا ہوں خدا را مجھے معاف فرما دیجیے تو یہ امیر رسم سنت دامت برکات اولالیہ کی وہ پیاری مدنی سوچ ہے جس سوچ کی وجہ سے آج بچہ ہو یا بڑا یہ جوان ہے یا بوڑھا الحمدللہ امیر امیر علیہسنت دامت برکات ناریہ کی محبت اللہ تبارک و تعالی نے اس مخلوق کے دل میں ڈال دی ہے امیر علسنت دامت برکات ناریہ حقوق العباد کے حوالے سے کتنی احتیاط فرماتے ہیں آئیے ایک جو اس کے حوالے سے جو پریکٹیکلی گزشتہ دنوں واقعات درپیش آیا اس واقعے کو ہم دیکھتے ہیں پھر امیر السنت دامد برکاتہ ملالیہ کی حقوق العباد کے حوالے سے جو احتیاط ہے اس کے بارے میں ہم اپنا محاسبہ کریں گے آئیے امیر السنت دامت برکاتہ کی حقوق العباد کے حوالے سے جو احتیاطیں ہیں ان میں سے ایک احتیاط ملاحظہ کرتے ہیں سول الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد آپ کو آج ایک امیر عال سنت دامت برکات العالیہ کا خوف خدا میں ڈوبا ہوا ایک ایمان افروز واقعہ جو کل ہی سامنے آیا وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں آپ کے ایک مولم درجہ جو آپ کے درجے کو سنبھالتے ہیں اور ان کا وزن تھوڑا زیادہ ہے وہ بھی ملاقات کے لیے پہنچے تو امیر عالم سنت نے ان کو وزن کم کرنے سے متعلق چند مدنی پھول پیش کیے بولا کچھ بدن بہت موٹا ہو رہا ہے نہیں یہ بہت بھاگ دور کر سکتے ہیں اگر یہ ہم آرے پھنٹ کریں کیا مشاء اللہ کام کے لیکن بس آآ بیماری اچھا کھانے کی بیماری ہے کم کھا رہا ہے ان شاء اللہ بنگالی ہے بنگالی جانتے نہیں بولتے ہیں بنگالی میں بنگالی تسلیم نہیں کریں گے مشکل ہے بنگالی فصلیں ہوتے ہیں کوشش کر رہے ہیں لیکن مرض اللہ شپا آل آل کا جی اللہ شپا آل آل آل اور اپنایت میں ان کی خرخوائی کے طور پر ان کو سمجھایا اور وہ بہت زیادہ خوش تھے کہ امیر نے سنک اتنا وقت عطا فرمارے اور مدنی ارشادات منفوظات سے نواز رہے ہیں لیکن امیر عالیہ سنت کا خوف خدا دیکھی اس میں ہم سب کے لیے بلکہ ہر مسلمان کے لیے ترغیب ہے کہ ہمیں کتنا چوکنڈا رہنا چاہیے اور ہر ہر موقع پر ڈرتے رہنا چاہیے تو امیر عالیہ سندرت دامد برکات لاجیہ کی بارگاہ میں جب میری حاضری ہوئی تو آپ نے تشفیش کا اظہار کرتے ہوئے جو ارشاد فرمایا جو میں اپنی یادداشت کے مطابق عرض کرتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ آج ملاقات میں سب کے سامنے فلاں اسلامی بھائی کو سمجھانے پر کہیں ان کا دل نہ دکھ گیا ہو ویسے مجھے لگتا نہیں کہ وہ ناراض ہوئے لیکن مجھے پتہ لگ رہا کہ کہیں سب کے سامنے میں نے سمجھایا اب کیا معلوم سب کے سامنے بولنا ان کے رنج کا باعث بناؤ اس لیے آپ میری طرف سے ان سے معافی مانگ لینا تو میں عرض کرتا ہوں کہ امیر سنت نے فرمایا کہ معافی ابھی تو میں نے آگے بات بتائی بھی نہیں ان پر ایک ہو گئی ہے کہ یہ تو تصور بھی نہیں کر امیر علیہ سنت سمجھا میرا دل دکھے لیکن دیکھے کہ امیر علیہ سنت کا انداز پھر آپ نے مکتبت المدینہ سے نئی شائع ہونے والی یہ دیکھیں یہ زخیم کتاب کتنی موٹی یہ دیکھ یہ کتاب آپ نے مجھے عطا کی اور کہا کہ ان کی دلجوئی کی نہیں بلکہ اس میں کچھ لکھا بھی ہے یہ دیکھے کہ میٹھے میٹھے مدنی بیٹے کی خدمت میں مدنی سوگات نیچے دستخمی ہے اس کے اندر یہ کتاب بھی توحفے میں بھیجی دلجی کے لیے اچھا اس کے بعد پھر آپ نے میرے دل میں ایک دم خواہش ہوئی کہ کاش یہ باتیں اگر تحریر میں امیر علیہ عطا کر دیتے تو یہ ترغیب کے لیے کام آتی ابھی میں نے دل میں سوچا ہی تھا یقین کریں خدا کی قسم کے ایک بڑی کامل مرشد کا انداز کہ آپ نے دل کی بات کو جیسے جان ہی لیا ہو آپ نے فوراً میرے سوچتے ہی پیڑ نکالا اور پھر اس کے بعد ایک رقع لکھا اور کہا کہ انہیں دے دیجیے گا اس میں کیا لکھا ہوا ہے میں پڑھ کر سناتا ہوں ان کے نام کے ساتھ لکھا ہے کہ خدمت میں السلام معافی کا طلبدار ہوں آپ کے ساتھ آپ کے وزن کم کرنے کے انمان پر جو بات چیت ہوئی اس میں کہیں آپ کو برا نہ لگ گیا ہو معافی کا مدد سنا دیجیے جزاک اللہ دل جوئی کے لیے توحفہ توحفہ تن کتاب ہی حاضر ہے میرا مرشد تو میرا پیر ہے اس کا تو انداز ہی کچھ نہیں ہے اس کو تو یہاں تک دیکھا کہ پیر کو مرید کیا منانے آئے گا میں نے تو اس پیر کو دیکھا ہے کہ مریدوں کو منانے کے لیے گھروں پر جاتا ہے قربان جاؤ اپنے پیر پر اب یہ امیر علیہ سنت کا انداز ہے اور اس میں ہمارے لیے ترغیب ہے کہ آپ کا ایک کسی کو سمجھانا بھی یقیناً مرید کے لیے تو بہت زیادہ باعث ہے سعادت ہے لیکن آپ دیکھیں خوف خدا کے باعث آپ نے بلکہ یہ بھی کہا کہ بظاہر گنا نہیں لگتا لیکن اگر گنا بہتر ہے کہ درجے کے سامنے بتا کر یہ میری طرف سے بتا دیں گے میں نے معافی مانگی تاکہ یہ کہ اپنے احتیاط نے ایسا کرنا چاہیے امیر علیہ سنت کی عادت مبارکہ ہے اس کا ایک رسالہ بھی ایک مرتبہ المدینہ نے شائع کیا اشاء یہ نیا رسالہ امیر علیہ سنت کی سیرت کا حقوق الباد کی احتیاطیں اس میں امیر سنت کے بے شمار مکتوب بھی کئی مکتوب ہیں جو آپ نے تحریر لکھی ہے یہ سب یہ تحریر ہے کے اس کے پڑھنے سے انشاءاللہ ہمیں احساس ہوگا کہ امیر سنت کو حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق کا کتنا احساس ہے حدیثیں بھی لکھی ہوئی ہیں حقوق تلف کرنے کے حوالے سے مدنی پل بھی لکھے ہوئے ہیں اور امیر سنت میں اسلامی بھائیوں کے ساتھ جو اس طرح کا ایک انداز اختیار کیا حقوق کی پین کسی کے رہ گئے کسی کی تحریر کسی کتاب میں کوئی چیز رہ گئے اس کو جو تحریریں لکھیں معافی اور یہ سب متینہ متینہ یہ تحریر یہ رسالہ لیں اور پڑھیں اور دوسروں کو پڑھائیں ہم بھی آج نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم بھی حقوق العباد سے متعلق بھی انشاءاللہ آئندہ توجہ رکھیں گے انشاءاللہ اللہ علی الحبیب اب یہ پرچی میں ان کو پیش کرتا ہوں پڑھ لیجئے اپنی خود ہی پڑھ لیں آپ کو تو پیر کا نے سنت نے تو کہا تھا کہ مجھے پیغام لا دے کہ مر جانا پسند کروں گا مجھے معاف کر دیجیے معافی مانگتا ہوں آپ معاف کر مجھے بابا مجھے معاف کر دیجئے بابا مجھے کردار مرضی معاف کر دیجئے بابا مجھے معاف کر دیجئے کر دیجئے بابا مجھے کر بابا ابھی جو آپ نے یہ مناظر دیکھے ہیں یہ میں نے ہی ریکارڈ کیے ہیں میرا نام محمد عظیم صدیقی ہے میں ایک مدنی چینل کا کیمرا مین ہوں میں یہ مناظر ریکارڈ کرتے وقت میں بہت حیران تھا اور میں کافی ایکسائٹیڈ تھا کہ اتنی بڑی ہستی حضرت صاحب باپا ایک عام اسلامی بھائی سے جس طرح انہوں نے معافی مانگی ہے میں یہ دیکھ کر مجھے بہت حیرت ہوئی اور میرا جسم کا رونگٹا رونگٹا کھڑا ہو گیا اور میرے پورے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی ہے دیکھ کر کہ باپا اتنی بڑی ہستی جس طرح انہوں نے معافی مانگی ہے تو مجھے یہ دیکھ کے بہت حیرانی ہوئی اور جس طرح انہوں نے توفہ دیا پاپا نے مجھے بہت حیرانی میٹھا میٹھا تیرام ہے میٹھا تیرام میٹھا تیرام ہے دعوت و تبلی کے میں اس میٹھے کلام کو بڑی اہمیت حاصل ہے یہ جو اتنا بڑا دعوت اسلامی کا تھاٹے سمندر ہے آپ بتائیے ہم سے چار آدمی سیٹ نہیں ہوتے چار آدمی ہم سے سیٹ نہیں ہوتے محلے کے اندر ہم تھوڑی دیر کام کرے تو چار ہمارے مخالف ہو جاتے ہیں چار بولتے سے مجھے یو سنا دے یوں سنا دیا یوں سنا دیا آج تک آج تک اپنے تو اپنے کوئی مخالف بھی آ کر یہ انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ الیاس قادری نے اپنی زبان سے کوئی ایسی بات کہی ہے جو خلاف اخلاق ہو وہ جو بد اخلاقی پر ہو اس کے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے علیک سیدی یا رسول اللہ. میرے مدنی چینل کے ناظرین غور فرمائیے جس ذات کے ساتھ لاکھوں نہیں کروڑوں افراد وابستہ ہوں اس کی ایک ایک فرد کے جو حقوق اس پر لازم ہیں اس کے حوالے سے کتنی گہری نگاہ ہم جانے دن بھر میں اپنے بچوں کی بچوں کو بچوں کی امی کو اپنے پڑوسیوں کو اپنے بہن بھائیوں کو اپنے والدین کو اپنے گرد و پیش رہنے والے لوگوں کو کس کس کس کس طرح کس کس انداز میں دیتے ہیں ان کی حق تلفیاں کرتے ہیں کیا کبھی ہم نے بھی یہ ذہن بنایا کہ ہمیں ان سے معافی مانگنی چاہیے ایک وہ شخصیت کہ جس کے سمجھانے کا انداز بھی ہم نے ابھی دیکھا اس میں کوئی شرعی قباہت بظاہر نہیں نظر آتی تھی لیکن امیر اللہ سنت کی اس احتیاط پر مبنی سوچ ہے کہ میرے سمجھانے کے انداز کی وجہ سے کہیں اس اسلامی بھائی کا دل نہ دب گیا صرف اس ایک امکان کے باعث وہ جو محوم امکان تھا اس امکان کے باعث امیر علیہسلم دامت برکات مدالیہ اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود اپنی ذات کو نہیں دیکھتے بلکہ وہ آجیزی اختیار کرتے اور حقیقت ہے منتوا ولی اللہ رفا جو اللہ کے لیے آجیزی اختیار کرتا اللہ اسے بلندی عطا فرمات ہے آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں اگرچہ کے سامنے والے کی غلطی ہو یا میری غلطی ہو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں معافی مانگوں گا تو میں چھوٹا بن جاؤں گا در حقیقت ایسا نہیں میرے مدنی چینل کے ناظرین غور فرمائیے آج اگر ہم اپنے بہنوں بھائیوں عزیز و اقارب والدین سے دیگر لوگوں سے ناراض ہیں اور شریعت مطالعہ کی منشا نہیں ہے اس ناراضی میں شریعت مطالعہ اس کی اجازت نہیں دیتی اب غور کیجیے یہ دنیاوی وجوہات کی وجہ سے ہونے والی ناراضیاں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضی کا باعث ہیں اب اگر ہم معافی نہیں مانگتے کیا چیز ہے جو اس میں آڑے آتی ہے یہی سوچ کہ میں لوگ یہ لوگ کہیں گے یہ تو یہ یا تو ڈر گیا یا یہ چھوٹا ہے یا یہ حقیر ہے یا کم تر ہے اس طرح کی منفی سوچے شی شیطان ہمارے اندر پیدا کرتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم چھوٹے چھوٹے لوگ ہونے کے باوجود تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں سامنے والے کو حقیر سمجھتے ہیں بسا اوقات اور کئی ایسے منفی عناصر ہمارے اندر پیدا ہو جاتے ہیں جو ہمیں اس اپنی غلطی کے معاملے میں رجوع نہیں کرنے دیتے اللہ تبارک کا وطالعہ اللہ تعالی ہمیں بھی حقیقی آجیزی عطا فرمائے الحمد للہ یہ سنت ہے مدنی ذہن عطا فرمایا کہ عید کے دن مدنی قافلوں میں گزارا جائے الحمد کثیر کسی رسول مدنی مختلف مقامات پر مدنی قافلوں کے مسافر بن رہے ہماری اوبی وین مختلف مقامات پر مدنی قافلوں کے مسافرین کے پاس جا کر وہ وہاں پر ہونے والی جو ہمارے مدنی کام ہیں ان ایکٹیویٹیز کو بھی دکھانے کا اہتمام کیا گیا ہے الحمد ہمارے رکن شعرا حاجی محمد امین طاری امین قافلہ یہ اس وقت باب المدینہ کے کسی علاقے میں راہ خدا زو کے میں سفر کرنے والے عاشقاں رسول کے ساتھ وہاں پر سفر میں ہیں آئیے وہاں ہونے والی صورتحال کو دیکھتے ہیں صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہاں <سلام> سے <سلام>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 صلات و السلام علیکہ یا نبی اللہ و علیہ آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے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 دعوت اسلامی کے مدنی قافلے جو کہ چاند رات کو پورے پاکستان اور بیرون ممالک میں بھی جہاں جہاں دعوت اسلامی کا مدنی کام ہے الحمدللہ چاند رات کو بھی مدنی قافلے سفر کرتے ہیں اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی سے دعوت اسلامی کا ایک مدنی قافلہ جو کہ چاند رات کو روانہ ہوا اور یہ مدنی قافلہ نورانی مسجد ملیر میں آیا ہوا ہے آج الحمد للہ عید الفطر کا دن ہے عید کا دن ہے ہر کوئی اپنے گھر میں رہنے کی خواہش رکھتا ہے کہ میں اپنے گھر میں رہوں اچھے اچھے لذیذ کھانے بنیں گے اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزاروں لیکن الحمد للہ شیخ طریقہ تعمیر حاج سنت دامت برکاتم العالیہ کی ایسی مدنی تربیت ہے کہ آشقان رسول احتکاف کرتے ہیں تیس دن کا دس دن کا اور اس کے بعد اس اعتقاف سے ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلوں کے مسافر بھی بن جاتے ہیں اس وقت ہمارے متقب اسلامی بھائیوں کا ہی مدنی قافلہ یہاں پر آیا ہوا ہے اور یہاں پر ہمارے مدنی چین کے ناظرین دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے اس مسجد جو کہ نورانی مسجد نشتر اسکوائر ملیر میں ہے آج عید الفطر کا دن ہے مدنی قافلوں کی مدنی قافلے والوں کی خیرخوائی کرنے کے لیے الحمدللہ۔ ہمارے مقامی ذمہ داران مقامی بھی یہاں پر مسجد میں موجود ہیں اور الحمد للہ امیر طریقۃ سنت دعمت برکات نے ایک مدنی ذہن دیا ہے کہ مسجدیں آباد کرنی ہے عید کا دن ہے الحمد دعوت اسلامی کے مدنی قافلے اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کے لیے خدا خداجل میں سفر پر ہیں اور انہی مدنی قافلوں میں سے ایک مدنی قافلہ اس وقت نورانی مسجد میں موجود ہے اور الحمد للہ اللہ عزوجل کے اس گھر اس مسجد کو آباد کیے ہوئے سکھنے سکھانے کا حلقہ لگائے ہوئے بیٹھے میں سارے میرے مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہوں گے اور ابھی بھی الحمدللہ میرا رابطہ ہوا تھا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اسلامی بھائی کافلوں کے لیے آ رہے ہیں مرکز لولیا میں بھی آ رہے ہوں گے سردار آباد میں بھی آ رہے ہوں گے ملتان میں بھی آ رہے ہوں گے اور بے شمار مقامات پر اسلام بھائی ہمارے مراکز میں اس ٹائم مدنِ قافلوں کے لیے آ رہے ہوں گے تو مدن چینل کے ناظرین جو اسلام بھائی ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو بھی دعوت ہے کہ آپ بھی ہمت کریں اور یہ دیکھیں نے رسول آج کے دن مدنی قافلے میں آئے ہیں اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے پیارے آقا میٹھے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پھیلانے کے لیے اللہ کے گھروں میں آ کر بیٹھ گئے اور اپنی اصلاح کے لیے اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے الحمدللہ مدنی قافلے سفر پر ہیں اور ایک مدنی قافلہ آپ کے سامنے ہے تو جو اسلام بھائی مدنی چینل پر ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو بھی دعوت ہے کہ بھی ہمارے ذمہ داران سے مدنی مراکز میں رابطہ کریں دنیا بھر میں رابطہ کریں ہند والے رابطہ کریں بنگلہ دیش والے رابطہ کریں اور جہاں جہاں دنیا بھر میں ہمارے افریقہ میں امریکہ میں یورپ میں ہماری نشریات چل رہی ہیں اسلام بھائی ہمیں دیکھ رہے ہوں گے آپ بھی ہمت کریں وہاں شاید بعض ممالک میں آج عید کا دوسرا دن ہوگا وہ بھی رابطہ کریں آج دوسرے دن سفر کر جائیں جنہوں نے نہیں کیا سفر وہی مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیں اور سنتیں سیکھنے کے لیے سنتیں پھیلانے کے لیے اپنی اصلاح کے لیے اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی اصلاح کا جذبہ لیے راہ خدا زبل میں سفر کریں اور انشاءاللہ ہم مدنی قافلوں میں سفر کریں گے سنتیں پھیلتی چلی جائیں گی اور اسلامی بھائی با عمل بنتے چلے جائیں گے اللہ زبر کے گھر آباد ہوتے چلے جائیں گے اور ہمارے معاشرے کی اصلاح ہونا شروع ہو جائے گی ان شاء اور آج نورانی مسجد میں بھی ہمارا مدنی قافلہ نماز ظہر کے بعد جو ہے وہ درس کی ترقیب بنی اور درس کے بعد جو سیکھنے سکھانے کا بھی ہمارا حلقہ جاری ہے نماز کے احکام کا ایک حلقہ لگایا جاتا ہے اور اس حلقے میں اسلامی بھائیوں کو وضو غسل تیمم اور دیگر کچھ علومیں فرائض سکھائے جاتے ہیں تو انشاءاللہ شاء اللہ ابھی جو ہمارے نورانی مسجد میں موثف اسلام مدنِ قافلے کے کا اسلامی بھائی ہیں یہ بھی نماز کے احکام میں سے انشاءاللہ شاء اللہ کے بارے میں کچھ سننے کی سعادت بھی حاصل کریں گے اور ہم سیکھنے کی بھی سعادت حاصل کریں گے اور مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ ہو جائیں اور یہ بھی وضو کے ان مدنِ قافلے والوں کی برکت سے یہ بھی وضو کی سنتیں اور فرائض سیکھنے کی, کی کوشش کریں تو ان شاء اللہ ان کو بھی برکتیں نصیب ہوں گی تو الحمد ہمارے مدنی قافلوں میں ہر حلقے میں کئی سنتیں سکھائی جا رہی ہوتی ہیں کئی دعائیں سکھائی جا رہی ہوتی ہیں کہیں نماز کے میں سے ہلکا لگا ہوتا ہے کہیں انفرادی کوشش انفرادی کوشش کا ہلکا ہوتا ہے کہیں انفرادی عبادت کا ہلکا ہوتا ہے کبھی مدنی مشورے کا ہلکا ہوتا ہے ہمارا ایک جدول ہمارا بنا ہوا ہے اور نماز تعجد بغا اہتمام کیا جاتا ہے صلات و کا اہتمام کیا جاتا ہے اشراق و چاش کی نماز کی ادائیگی کی, کی جاتی ہے اوابین کے نوافل پڑھے جاتے ہیں الحمدللہ للہ مدینہ کی ترکیب بنتی ہے نکی کی دعوت کے لیے باہر جایا جاتا ہے بے نمازیوں کو دعوت کے لیے باہر جایا جاتا ہے انفرادی کوشش کے لیے باہر جاتے ہیں اور الحمدللہ مدینہ مدینہ جدول ہے تو کوشش کریں اسلام بھائی کے وہ بھی مدنی قافلوں کے مسافر بنے سنتیں سیکھنے والے بن جائیں دعائیں سیکھنے والے بن جائیں علوم فرائض بھی الحمدللہ کچھ نہ کچھ سکھائے جاتے ہیں مدنی کافلوں اور ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے علم دن سیکھنے کا مدنی کافلوم قرآن پاک پڑھنے کا جذبہ نصیب ہوتا ہے الحمدللہ صبح باقاعدہ مدنی حلقے میں قرآن پاک کی صورتیں یاد کروائی جاتی ہیں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے پھر چار صفات فیضان سنت کے پڑھے جاتے ہیں تو اول تا آخر مدنی قافلے کی بہاریں بہاریں بہاریں تبھی تو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتم الیہ فرماتے ہیں سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو تو عاشقان رسول مدنی قافلوں میں رحمتیں لوٹ رہے ہیں رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اس کے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں وہیں تو چھما چھم بارش ہوتی ہے رحمتوں کی تو جنہوں نے ابھی تک سفر نہیں کیا وہ اسلام میں بھی ہمت کریں اور مدنی قافلوں کے مسافر بنے ابھی ہمارا نماز کے حکام کا حلقہ جاری ہے تو اس میں دیگر اسلام میں جو ہمارے ساتھ شامل ہوئے مدن چینل کے ناظرین وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں <تصحیح> حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار ایک مقام پر پہنچ کر پانی منگوایا اور وضو کیا پھر یکایک مسکرانے لگے روفکا سے فرمانے لگے جانتے ہو میں کیوں مسکرایا پھر اس سوال کا خود ہی جواب دیتے ہوئے فرمایا ایک بار سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ پر وضو فرمایا تھا اور بعدے فراغت مسکرائے تھے صحابہ کرام علی مردوان سے فرمایا تھا جانتے ہو میں کیوں مسکرایا کرام علی مردوان نے کی واللہ ورسول عالم یعنی اللہ عزوجل اور اس کا رسول جانے بہتر جانتے ہیں میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی وضو کرتا ہے تو ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کے اور چہرہ دھونے سے چہرے کے اور سر کا مسحا کرنے سے سر کے اور پاؤں دھونے سے پاؤں کے گنا جھڑ جاتے ہیں سبحان اللہ جو باوضو رہتے ہیں وہ اس برکت کو پا لیتے ہیں تو میرے مدنی قافلے کے شرکہ بھی نیت کر لیں مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ شا اللہ ہر وقت با رہنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ اور یہ مدنی نام بھی ہر وقت باوضو رہنے کا اور اس مدنی نام پر بھی عمل کریں گے تو ہر وقت با رہیں گے بڑی برکتیں ملیں گی انشاءاللہ مزید آگے سنیں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ اور رہ حیران آ جائیں گے ہم کہ بہاریں باہر برکتیں برکتیں با رہنے والوں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں دیکھا اپنے صحابہ کے رام علیہم الدوان سرکار خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر ہر ادا ہر ہر سنت کو دیوانہ وار اپناتے تھے نیز اس روایت سے گنا دھونے کا نسخہ بھی معلوم ہو گیا الحمد للہ یہ ازد میں کلی کرنے سے منہ کے ناک میں پانی ڈال کر صاف کرنے سے ناک کے چہرہ دھونے سے پلکوں سمیت سارے جسم سارے چہرے کے ہاتھ دھونے سے ہاتھ کے ساتھ ساتھ ناخنوں کے نیچے کے سر اور کانوں کا مساح کرنے سے سر کے ساتھ ساتھ کانوں کے اور پاؤں دھونے سے پاؤں کے ساتھ ساتھ پاؤں کے ناخنوں کے نیچے کے گنا بھی جھڑ جاتے ہیں سبحان اللہ نماز کے احکام سفا نمبر پانچ پر ہے کہ دو حدیثوں کا خلاصہ ہے جس نے بسم اللہ کہہ کر وضو کیا اس کا سر سے پاؤں تک سارا جسم پاک ہو گیا اور جس نے بغیر بسم اللہ کہے وضو کیا اس کا اتنا ہی بدن پاک ہوگا جتنے پر پانی گزرا تو مدنی چینل کے ناظرین اور ہمارے مدنی قافلے کے شرکا بھی ہاتھوں ہاتھ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ شاء اللہ سے ہر وقت با وضو رہیں گے کون کون آپ میں سے باوضو رہے گا مدنی قافلے کی برکت نام یہ نیت کر لیتے ہیں ذہن بنا لیتے ہیں کون کون رہے گا باوضو اور انشاءاللہ اللہ جو بسم اللہ کہہ کر بسم اللہ شریف پڑھ کر وضو کرے گا تو اس کا سارا جسم پاک ہو جائے گا ہاں تو بسم اللہ شریف پڑھنے کی بھی نیت کر لیں سارے اس بھائی, بھائی حدیث پاک میں ہے کہ با وضو سونے والا روزہ رکھ کر عبادت کرنے والوں کی طرح ہے سبحان اللہ نماز کے احکام صفحہ نمبر پانچ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے فرمایا بیٹا اگر تم ہمیشہ با رہنے کی استطاعت رکھو تو ایسا ہی کرو کیونکہ ملک الموت جس بندے کی روح حالت وضو میں قبض کرتا ہے اس کے لیے شہادت لکھی جاتی ہے تو با وضو رہیں گے تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ باہر ہی ہوں گی اور جیتے جی بھی فائدہ ہے مرنے کے بعد بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ شاء اللہ تو میری مچھی اور پیرس میں وضو کی چند برکتیں ہم نے سنی کہ جو بسم اللہ شریف کہہ کر وضو کرے گا تو اس کا پورا جسم پاک ہو جائے گا گناہ جھڑ جائیں گے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ شاء ہم روزانہ اگر بسم اللہ شریف پڑھ کر وضو کرتے رہیں گے تو یہ سعادت پانے کی ہمیں بھی توفیق مل جائے گی آئیے میرے مٹھی اور پیارے اسلامی بھائیوں ہمارے مدنی قافلے کے جو شرکا ہیں مدن شلی کے ناظرین وضو کے چار فرائض ہم یاد کرنے اور انہیں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں Inshallah. نماز کے احکام صفحہ نمبر تیرہ جو کہ دعوت اسلامی کی ایک مطبوع کتاب ہے الحمدللہ اس میں شیخ تریقت امیر علیہ سنت نے یہ نماز کے احکام کتاب ہے اس میں شیخ تریقت عمیرہ علیہ سنت نے الحمدللہ علوم فرائض سے بھری ہوئی یہ کتاب ہے تو جو اسلامی بھائی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں مدنی قافلے کے شرکا اور مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں اگر یہ بھی ہمیں سن رہے ہیں تو اگر نماز کے احکام آپ لے لیں گے نا تو وضو وصل تیمم، نماز عیدین جمعہ کے بارے میں مسافر کی نماز کے بارے میں اور اس کے علاوہ دیگر بھی بہت سارے اس میں علوم موجود ہیں تو جن اسلامیہ کو جذبہ ہوگا یار ہم بھی علوم فرائض سیکھنے والے بن جائیں بنیادی چیزیں دین کی سیکھنے والے بن جائیں تو نماز کے احکام جو کتاب ہے میرے شیخ طریقہ تعمیر آل سنت کی اس کو اپنے گھر میں رکھیں اور روزانہ اس کا مطالعہ کریں اور روزانہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ سبج اللہ کچھ نہ کچھ ہمیں جو ہے نا وہ علوم فرائض سیکھنے کی سعادت حاصل ہو جائے گی تو مدن قافلے کے شرکا بھی نیت کر لیں اور جو ملیر کے اسلامی ہے یہ بھی نیت کر لیں انشاءاللہ شاء اللہ تو وضو کے چار فرائض ہیں تو یہ کون کون سے فرائض ہیں اسے ہم سنتے بھی ہیں اور یاد کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں نمبر چہرہ دھونا بدو کے فرائض میں نمبر ایک کیا ہے نمبر ایک چہرہ دھونا نمبر دو کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا نمبر دو کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا نمبر ایک کیا ہے نمبر دو کیا ہے نمبر ایک چہرہ دھونا نمبر دو کوہنیوں سمیت یہ جو ہماری کوہنیا ہیں اس سمیت دونوں ہاتھ دھونا یہ پورا کوہنیوں سمیت یہ پورا دھونا یہ دوسرا فرض ہے وضو کا تو نمبر ایک ہو گیا چہرہ دھونا نمبر دو دونوں ہاتھ اب چہرہ کیا ہے یعنی کہ یہاں یہ پیشانی کے بال اگتے ہیں جہاں سے یہ پیشانی کے بال اس سے لے کے تھوڑی کے نیچے اور ایک کان کی لو سے لے کے دوسرے کان کی لو تک یہ جو پورا حصہ ہے ہمارا یہ, یہ سارا چہرہ کہلاتا ہے تو اس چہرے کو دھونا یہ فرض ہے وضو میں اور نمبر دو کیا ہے کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونا دوبارہ سن لیتے ہیں اور اس کو ہمیں اچھی طرح یاد بھی رکھنا ہے اور دوسرے اسلائی بھائیوں کو بھی سکھانا ہے ان شاء اللہ تو وزو کے چار فرائض میں سے نمبر ایک ہے چہرہ دھونا کیا ہے نمبر دو کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا ماشاءاللہ یہ اگر کسی کو یاد ہو گیا اگر کوئی خود سنانا چاہے تو دونوں فرض ماشاءاللہ یہ ہمارے اسلائی بھائی کو یاد ہو گیا قافلے کے شرکا ہے اگر آپ سنا دیں دونوں ماشاء یہ نیچے تک نیچے ہاں یہ یعنی پورا چہرہ دھونا پورا چہرہ دھونا ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ ہماری اسلام میں نے دو فراز یاد کر لیے ماشاء اللہ نمبر تین چوتھائی سر کا مسح کرنا چوتھائی سر کا مسح کرنا تو یہ وضو کا تیسرا فرض ہو گیا اور چوتھا فرض ہے تخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا یعنی تخنوں سمیت جو تخنے ہوتے ہیں ہمارے اس سمیت پورے کے پورے پاؤں کو دھونا یہ وضو کا چوتھا فرض ہے تو ہم اس کو دوبارہ دہرا لیتے ہیں نمبر ایک ہے چہرہ دھونا نمبر دو کوہنوں سمیت پورا ہاتھ دھونا نمبر تین چوتھائی سر کا مساح کرنا اور نمبر چار تخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا وضو کے کتنے فرائض ہیں چار فرائض ہیں تو یہ چار فرائض جو ابھی ہم نے سنے میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں اور پھر اگر جس کو یاد ہو گئے ہوں تو وہ, وہ بھی سنا دیں انشاءاللہ زوجر. نمبر ایک چہرہ دھونا نمبر دو کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا نمبر تین چوتھائی سر کا مسح کرنا اور نمبر چار تخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا یہ چار فرائض اگر کسی کو یاد ہو گئے تو سنا دیں ماشاءاللہ آپ سنائیں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء ہمارے اسلامی بھائی کو وضو کے چاروں فرائض یاد ہو گئے ماشاءاللہ اور کس کس کو یاد ہو گئے چاروں فرائض ماشاء اللہ اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ آگے بیان کی جائے گی نا کہ پورے تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ یہ کہ یہ سرکہ مسا کیسے کرنا ہے है? ہاتھوں سے پورے انشاءاللہ شاء اللہ کا باقاعدہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں باقاعدہ الحمدللہ وضو کا باقاعدہ پریکٹیکل ہوتا ہے تو انشاءاللہ شاء اللہ جب ہمارا ہلکا ختم ہوگا تو ہمارے امیر قافلہ جو ہے اللہ ہمیں باقاعدہ وضو کا عملی طریقہ کر کے دکھائیں گے ان اللہ اور میرے مدنی چینا کے ناظرین نے دیکھا ہوگا کہ شیخ طریقہ امیر علیہ سنت دامت برکاتم العالیہ نے باقاعدہ مدنی چین پر پورا وضو کا طریقہ سکھایا اور الحمد اور اس کو دیکھ کے کئی اسلامی بھائیوں نے الحمد خود بتایا کہ ہمارے وضو کی اصلاح ہو گئی اور جو اسلام میں مدنی قافلوں کے مسافر بنتے ہیں الحمد وہ سیکھنے والے بن جاتے ہیں اور دوسروں کو سکھانے والے بن جاتے ہیں تو الحمدللہ للہ آج ہم نے اس ہلکے کی برکت سے وضو کے چار فرائض یاد کر لیے تو اب میں دوبارہ دہرا دو کے انشاءاللہ پھر ہم وضو کی سنتیں یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں وضو کے چار فرائض ہیں نمبر ایک چہرہ دھونا نمبر دو کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا نمبر تین چوتھائی سر کا مسح کرنا اور نمبر چار ٹخنوں سمیت یعنی تخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا شیخ تریکہ سنت دامت برکاتم دامد دھونے کی تعریف اس کے بارے میں نماز کے احکام کتاب صفا نمبر چودہ میں لکھتے ہیں کسی عضو کو دھونے کا یہ معنی ہے کہ ہر عضو سے کم از کم دو قطرے پانی بہ جائے صرف بھیگ جانے یا پانی کو تیل کی طرح چپڑ لینے یا ایک قطرہ بہ جانے کو دھونا نہیں کہیں گے نہ ہی اسی طرح وضو یا غسل ادا ہوگا وضو کی چودہ سنتیں بھی سن لیتے ہیں اور ان کو بھی یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں ابھی انشاءاللہ عرض کی جائیں گے آپ کو اور اس کے بعد جو ہے نا انشاءاللہ شاء اللہ پھر جو ہے ہم ہلکا بنا لیں گے مختلف اور اس میں بیٹھ کر سارے اسلام بھائی وضو کے فرائض اور وزو کی سنتیں دہرائیں گے انشاءاللہ شاء اللہ تو میں وضو کی سنتیں ایک بار پڑھ کے سنا دیتا ہوں پھر ہم انشاءاللہ شاء اللہ بیٹھ کر ہلکے بنا کے اس کو یاد بھی کریں گے انشاءاللہ وضو کا طریقہ حنفی میں بعض سنتوں اور مستحبات کا بیان ہو چکا ہے اس کی مزید وضاحت ملازہ فرمائے نمبر ایک وضو کی سنتیں عرض کر رہا ہوں نیت کرنا یہ سنت ہے نمبر دو بسم اللہ پڑھنا اگر وضو سے قبل بسم اللہ الحمد للہ کہ لیں جب تک با وزو رہیں گے فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ نمبر تین دونوں ہاتھ پہنچوں تک تین بار دھونا دونوں ہاتھ پہنچوں تک تین بار دھونا نمبر چار مسواک کرنا نمبر چار کیا ہے مسواک کرنا میں دو دوبارہ دوہرا لیتا ہوں دوبارہ ہم یاد کر لیں گے <خص> وضو کی پہلی سنت جو کتاب نماز کے احکام میں لکھی ہے نمبر ایک نیت کرنا نمبر ایک کیا ہے نیت کرنا نمبر دو بسم اللہ پڑھنا اگر وضو سے قبل بسم اللہ کہہ لیں تو جب تک با رہیں گے فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے نمبر تین دونوں ہاتھ پہنچوں تک تین بار دھونا اور نمبر چار مسواک کرنا مسواک شریف الحمدللہ دعوت اسلامی کے جو ہمارے عشقان رسول ہمارے اسلام بھائی ہوتے ہیں مسواق شریف کو الحمدللہ اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھتے ہیں اور دل کی طرف لگا کے رکھتے ہیں الحمدللہ تو آپ بھی مسواق شریف کی سنت ادا کرنے کے لیے ہر وقت اپنے پاس مسواق شریف رکھا کریں اور جب مسواق شریف ہمارے پاس ہوگی تو انشاءاللہ شاء اللہ اس سنت پر عمل کرنے کا ہمیں موقع مل جائے گا انشاءاللہ تو آپ میں سے کون کو نیت کرتا ہے کہ ہم مسواک اپنے دل کے ساتھ لگا کے رکھیں گے کون کون نیت کرتا ہے لگا کے رکھیں ان اور جب سینے کے ساتھ مسواک شریف لگی ہوگی تو اس کو ادا کرنے کا موقع بھی مل جائے گا مسواک شریف کرنے کا موقع بھی مل جائے گا سنت مبارکہ تو یہ چار سنتیں آپ میں سے کوئی جس کو یاد ہو گئی ہوں یاد ہو گئی ماشاء آپ سنائیں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ لیکن یہ الحمد انہوں نے چار سنتیں یاد کر لیں تو مجھے بھی پرچی ملائے کہ ہمیں وقت کم ہے ہمارے پاس تو مدنی چلنے کے ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہ مختصر سے ایک پریکٹیکل ہے الحمد جو اس میں مدنی کافلوں میں سفر کرتے ہیں جس طرح ہم آسانی سے ایک آسان الفاظ میں آسان انداز میں میرے پاپا جانے یہ جو کتاب لکھی ہے نا نماز کے حقام. اس میں بڑے آسان الفاظ استعمال کیے ہیں عوام کی سمجھ میں آ جاتے ہیں وہ تو یہ کتاب الحمدللہ اس میں جو تیس دن قافلے میں سفر کرتا ہے پھر بانوے دن سفر کرتا ہے یا بارہ ماہ کے قافلے میں سفر کرتا ہے الحمد اس کے مسائل سیکھنے والا بن جاتا ہے بلکہ دوسروں کو سکھانے والا بن جاتا ہے تو مدن چلنے کی ناظرین نے دیکھا کہ ہم نے تھوڑے سے وقت میں الحمد وضو کے فرائض یاد کر لیے اور وزو کی چار سنتیں بھی ہم نے یاد کر لیں جو ہر ماہ تین دن کے قافلے میں سفر کرتا ہے بارہ ماہ میں تیس دن کے قافلے میں سفر کرتا ہے اور زندگی میں یکمشت جو بارہ ماہ دے دیتا ہے الحمد وہ ڈھیروں ڈھیر علم فرائے سیکھنے والا بن جاتا ہے تو میں سب کو دعوت دیتا ہوں جو جو اسلامی بھائی مجھے سن رہے ہیں جو مدنی قافلوں میں سفر کر سکتے ہیں بیس سے بائیس سال بائیس سال کی عمر ہے اور اس سے اوپر جتنے بھی اوپر ہوں اسلام بھی سب کو دعوت ہے کہ جو مدنی چینل پر ہمیں سن رہے ہیں کہ جس طرح یہ اشاک یہ آشیقان رسول آج عید کے دن اپنا گھر بار چھوڑ کر اللہ کی راہ میں سفر کر رہے ہیں اس جذبے کے تحت کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے اس جذبے کے تحت الحمدللہ ہمارے اسلام میں سفر کر رہے ہیں تو مدنی چلنے کے ناظرین کو بھی دعوت ہے آپ بھی ہمت کریں اپنے گھروں سے دعوت اسلامی کے مدنی کافلوں کے مسافر بن جائیں انشاءاللہ اللہ سبج اللہ ہمیں ڈھیروں ڈھیر نیکیاں ملیں گی اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اللہ تو ہم بھی غیبت کا نعرہ لگا لیتے ہیں مدنی قافلے والے بھی مدنی سین کے ناظرین بھی دیکھ لیں کہ الحمدللہ عید کے دن بھی مدنی قافلے والے مسجدوں میں جا کے غیبت کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں اور شیطان کے خلاف جنگ کا اعلان کر رہے ہیں تو غیبت کے خلاف جنگ ہم تو نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے جان محبتوں جان کے بول چور کفل مدینہ ان شاء اللہ سرد امام ان سر پہ زلفے ان شاء اللہ رخ پہ داڑھی ان شاء حیا سے نظریں اکثر نظریں انشاءاللہ شیطان کے خلاف جنگ ان شاء اللہ تبارک و اللہ تبارک ہم سب کو زندگی میں یکمشت بارہ ماہ مدنی قافلے میں سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہر بارہ ماہ میں تیس دن کے مدنی قافلے میں سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر ماہ ہم ستائیس دن دنیا کو دیتے ہیں تین دن اللہ کی راہ میں سفر کریں انشاءاللہ شاء اللہ سب فرائض سیکھنے والے ہم بن جائیں گے اللہ تبارک بطالیہ ہم سب کو مدنی قافلوں میں سفر کرنے اور مدنی انعامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اب ان اللہ مختلف اسلامی بھائیوں کے ہم ہلکے بنا دیں گے اور اس میں جو ہمارے ذمہ داران ہیں انشاءاللہ ساتھ ساتھ سات آٹھ آٹھ اسلامی بھائیوں کے ہلکے بن جائیں گے اور اس میں بٹھا کر انشاءاللہ اللہ آج ہم نے جو کچھ بھی جو ابھی ہم نے یاد کیا اس کو مختصر دہرا لیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ اللہ اللہ جو ہمارا اگلا اب جو ہمارا جدول ہوگا ہمارا ہلکا ہوگا اس کی ترقی بنائی جائے گی انشاءاللہ شاء اللہ وقت مناسب پہ ہم آرام بھی کریں گے اور آرام کرنے کے بعد انشاءاللہ شاء اصر کی نماز ادا کی جائے گی اصر کی نماز کے بعد اعلان اعلان کے بعد بیان ہوگا اور بیان کے بعد انشاءاللہ اللہ پھر ہم سارے اسلامی بھائی جو ہیں وہ اللہ کرے اللہ کے والے بھی ہمارے ساتھ آ جائیں میرے مدنی ناظرین آپ نے ابھی دیکھا اور سنا کہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی محمد امین اتاری یہ امین قافلہ کے نام سے مشہور ہیں یہ چونکہ بہت زیادہ مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہے تو ان کی شناخت ہی مدنی قافلہ ہے یہ امین قافلہ کے نام سے مشہور ہیں الحمدللہ اس وقت بھی آج جبکہ لوگ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اپنے اہل عیال کے ساتھ اپنے دوست احباب کے ساتھ عزیز و اقارف کے ساتھ عید منانا پسند کرتے ہیں امیر السنت کا عطا کردہ مدنی مقصد کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کو اصلاح کی کوشش کرنی ہے ان شاء اس مدنی مقصد اور اس مدنی جذبے کے تحت امیر السنت دامت برکات ملالیہ جیسا کہ ہم نے کل بھی نشریات کے اندر دیکھا کہ کم و بیشرات وہ آشقان رسول کی جو اعتقاف کے بعد براہ راست یہاں سے ہاتھوں ہاتھ تین دن بارہ دن تیس دن کے مدنی قافلے کے مسافر بن رہے تھے امیر لسنت ان سے ملاقات فرما رہے تھے تو یہاں سے اسلام بھائی براہ راست عالمی مدنی مرکز سے مختلف مقامات پر مدنی قافلوں میں سفر کے لیے تشریف لے گئے اسی طرح نہ صرف پاکستان بلکہ الحمدللہ پاکستان کے علاوہ بھی دنیا کے کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ کی توفیق و عطا سے الحمدللہ دعوت اسلامی کی ذریعہ تمام اعتکاف کا سلسلہ رہا اور وہاں سے بھی کثیر آشقان رسول یقیناً راہ خدا کے مسافر بنے ہوں گے تو یہ جو مدنی مقصد امیر السنت نے عطا فرمایا اس مدنی مقصد نے وہ نوجوان کہ جو دنیا اور آسائش دنیا مال دنیا راحت دنیا اور دنیاوی ایش و تعیش کو سب کچھ سمجھتا تھا اس نوجوان کو امیر علیہسنت دعوت برا خاتون عالیہ کے اخلاص آپ کے مسلسل جو نیکی کی دعوت کا ایک بہتر ترین ہے جس کی جھلک ہم نے حقوق العباد کے حوالے سے میرے سنت کی احتیاطوں کی ابھی ایک بالکل تازہ ترین مثال بھی دیکھی ان امیر السنت کے مبارک اعمال کی برکت سے اس نوجوان کے اندر وہ مدنی انقلاب برپا ہو گیا کہ عید کے دن اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر راہ خدا عز و جل کا مسافر بنا تاکہ سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس دین کی تعلیمات کو عام کیا تاکہ یہ ان تعلیمات کو لے کر پوری دنیا میں پھیل جائے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے آپ کوشش کیجیے میرے مدنی چینل کے ناظرین کہ آپ کے قریبی علاقوں میں جہاں مساجد کے اندر مدنی قافلے آئے ہوں یا اس کے علاوہ بھی درس و بیان کا سلسلہ الحمدللہ یہ عموماً سارا سال ہی جاری رہتا ہے اور اس کے علاوہ اجتماعات کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے تو آپ مدنی قافلے کے مسافر بن سکتے ہیں موسٹ ویلکم آپ اولین ترجیح آپ کی مدنی قافلہ ہونی چاہیے اس میں دیکھیے ہم نے وضو کے فرائض اور چند کتنی اہم چیزیں سیکھی اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیگر دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں ایکٹیویٹیز میں شریک ہو سکتے ہیں درس میں شرکت کیجئے بیانات کے اندر شرکت کیجئے مدرسۃ المدینہ بارغام میں شرکت کیجئے سدائے مدینہ لگائیے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کیجئے انشاءاللہ شاء یہ مختلف ایونٹس ان کے اندر ہماری شرکت ہمیں اللہ تعالیٰ کے محبوب اور مقدر بندوں کی فہرست میں شامل کروا سکتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں م... عید اس دن جو کے خدا کے مسافر عاشقان رسول سولت مدنی قافلوں میں سفر کر رہے ان کے جذبوں کو اللہ تبارک تعالی مزید ترقی اور برکت عطا فرمائے اور اے کاش اے کاش پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس جذبہ اشاعت دین کے تحت دنیا بھر میں اپنے صحابۂ کرام عالمان کو پھیلنے کا وہ حکم ارشاد فرمایا نصیب اس حکم کے پیش نظر ہم بھی اپنا تن من دھن سب کچھ دین مطین کی سربلندی کے لیے قربان کرنے والے بن جائیں ابھی الحمد ہمارا یہ سلسلہ چل رہا تھا اسی دوران مبلیہ کے دعوت اسلامی مفتی عبد حمیدی صاحب دامد برقاتم ادالیہ جو ساؤتھ افریقہ سے تشریف لائے اور یہاں پر دن کا احتکاف کیا دن کے احتکاف نے امیر کا بہت قورب پایا الحمد یہ امیر کے مدن مذاکروں کو رمضان بھر میں یہ رات کے وقت میں جو امیر سونت کے مدنی مذاکرے ہوتے تھے ان کو یہ انگلش میں اس کا خلاصہ بھی بیان کرتے رہے رات بھی کافی طویل ان سے گفتگو کا سلسلہ رہا بہت ہمیں سیکھنے سمجھنے کو ملا ابھی میں اسی حوالے سے ارز کروں گا کہ ہمارے بہت سے مدنی چینل کے ویورز ہوں گے کہ جو شاید اردو اچھی طرح نہ سمجھتے ہوں تو موقع کی مناسبت سے چند منٹ میں میں ارض کروں گا مفتی صاحب سے کہ جو مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا حاجی محمد امین اتاری سلّمہ الباری نے جو وزو کے فرائض بیان کیے یہی انگلش میں ہم ہم اگر اس کی ٹرانسلیشن سن لیں اور جو تھوڑی بہت احتیاطیں ہیں وقت موقع کی مناسبت سے یہ بھی اگر پیش, کی پیش کر دی جائیں گی تو انشاءاللہ عزوجل جو ہمارے اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین جو انگلش سمجھتے ہیں اچھی طرح یا اردو نہیں زیادہ سمجھتے ان کے لیے بھی بہت زیادہ یہ فائدے بات ہوگی مفتی صاحب سے گزارش کروں گا مفتی صاحب دامد الرکات فرائض آف وزو بائی مبلغ دعوت اسلامی اینڈ uh, رکنی شورا دا ممبر آف سینٹرل ایگزیکٹو کاؤنسل آف دعوت اسلامی حاجی محمد انمینا تاری وز لیکچر آئی ریکویسٹ مفتی صاحب ٹو ٹرانسلیٹ ہز لیکچر Alhamdulillah Azza wa Jalla, the obligatory acts of Vudhu were explained by Rukna Shura and uh, it is important for every Muslim to know the status of an action so he can give such importance and uh, perform an act with more care and be more alert so as it was said that there are four faraids in wudhu the first one is to wash the face washing the face means that from the place where the normally hair start to grow up to under the shin not up to the shin but under the shin and from one ear lob to another ear lob so this whole circle is called face so this must be washed thoroughly And when we talk about washing, it, mean, it, it does not mean rubbing a wet hand on the face. It's called Massa. Yeah, the, it shouldn't uh, be a Massa. Yeah. Massa is a different thing and uh, to wash something is quite different yes. from Massa. Washing is actually, the water must flow on that part of the body which needs to be washed. And uh, Amira Surnal also explained this thing that uh, at least two drops two of water drops. must flow from that part of body which you are going to wash. That's correct. So this is how it should be washed. So that's, that's one first. The second first is that your hands be washed including the elbows. So if any part of your hand or even part of your elbow remains dry it's not counted as washed. So Vudhu would not be done or the Fardh would not be fulfilled Washing of both hands, both the hands uh, From finger to uh, Including, the, including the elbow This is second Fard of wudu. Second Fard and the third Fard of Vudhu Is to make at least uh, One quarter of the head To make Massah of the one quarter of the head But to cover the whole head is mustahab you get more sawab for that and normally the the way you make musa uh, it covers the whole head like yeah so this this is better way so your first is done in between according to ahnaf uh, the those people who follow imam azam abu hanifa paano, according to ahnaf you should have to uh, you should have to move your hand uh, you rub, rub, your rub your hand and on one fourth of your head that's fard and but if you do the full head it's better yeah uh, it's it's safer actually because sometimes people don't know the the real measurement of one quarter or they might end up doing less than one quarter so it's better to cover the whole head so then the quarter is done in it as well so that is the third fard and the fourth fard is to wash your both the feet, including ankles. So as uh, elbows are included in hands, ankles are included in feet. So these are the four faraids of vudhu. If anyone has done this four, his vudhu is counted. The other actions are sunnats or mustahab. So yes, you will get more sabab if you are performing the sunnah, for example goggling your mouth, or putting the water into your nose and there are many other sunnah that you do within the vudu. But uh, the, if, if someone has done this four properly, his vudu is counted and he can perform salat with it, he can touch Qurani Kareem, uh, all other things which he could not do without vudu. الحمد مفتی صاحب کا بہت بہت شکریہ مفتی صاحب نے بہت اچھے انداز میں وضو کے فرائض کو ایکسپلین کیا ہمارے وہ اسلام بھائی جو اردو آ, نسبتاً کم سمجھتے ہوں گے انگلش کو سمجھتے ہوں گے ہمارے الحمدللہ مدنی چینل کے ایسے ویورز بھی ہیں جو آ, اس وقت پاکستان کے علاوہ بیرون دنیا میں جو یورپ کے اندر یو کے یو ایس اے کینیڈا اور اسی طرح جو دیگر یورپین کنٹریز ہیں اس کے علاوہ افریقن کنٹریز ہیں اور ایز ویل ایز مڈل ایسٹ کے جو کنٹریز ہیں الحمدللہ کئی ممالک میں اس وقت انگلش بولی اور سمجھی جاتی ہے اور الحمدللہ دعوت اسلامی ان اسلامی بھائیوں کی بھی شرعی رہنمائی کے لیے وقتاً فوقتاً انگلش کے سلسلے بھی پیش کرتی رہتی ہے اللہ تبارا مفتی صاحب کو اجر کثیر عطا فرمائے کہ انہوں نے ہماری اس حوالے سے شرعی رہنمائی فرمائی مفتی صاحب آپ سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا حجی عبدالحبیب بتاری سلامہ الباری جو مجلس بیرون ملک کے نگران بھی ہیں بیرون ملک کے دوروں پہ بھی اکثر و بیشتر رہتے ہیں مطلب ابھی ان دنوں تو رمضان المبارک میں کل بھی ہمارے سلسلے کے دوران گفتگو آپ بھی تشریف فرما تھے تو رمضان المبارک الحمدللہ مدینہ منورہ میں تھے حرمین طیبین میں تھے اس سے قبل وہ افریکن کنٹریز میں بھی تشریف لے گئے پھر اس کے علاوہ یورپین کنٹریز میں بھی ان کا دورہ رہا تو اسی حوالے سے ایک خصوصی ایک کلپ ہے آئیے وہ دیکھتے ہیں سلو الحبیب سما ہوتا محمد سما ہوتا نہیں سلام وسلم اسلامی نے دنیا گھر میں دھول مچائی ہے اسلامی نے دنیا میں مچائی ہے محمد کی خوشبو پھیلائی ہے لائی ہے تین کا پیغام ہے دنیا بھر کے نام ہے تین کا پیغام ہے دنیا بھر کے نام ہے آش کونے دنیا میں کہلونے لگے آش کونے دنیا میں کہلونے جام آقا کی محبت کا دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں ڈھونڈ مچائی ہے اور جب خوش محمد کی خوشبو پھیلائی ہے پھیلائی ہے دین کا پیغام ہے دنیا بھر ہے دین کا پیغام ہے دنیا بھر کے نام ہے اسلامی نے دنیا گھر میں دھوم مچائی ہے دعوت اسلامی نے دنیا گھر میں دھوم مچائی ہے اور جانے خوش محمد کی خوشبو پھیلائی ہے لائی ہے دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے کے نام ہے اور گناہوں سے بچایا گے گے شیخ بجرت اور گناہ گو سے بچایا گے گے فضل رب سے راج سنت پی دعوت اسلامی نے دنیا گھر میں دھوم مچائی ہے دعوت اسلامی نے دنیا گھر میں دھوم مچائی ہے دعوت اسلامی نے دنیا گھر میں دھوم مچائی ہے سارے جبانے خوش محکمت کی خوشبو پھیلائی ہے لائی ہے دین کا پیغام ہے دنیا دنیا بن کے نام ہے اپنے گھر والوں کی سب کی فید فوائیں کیجیے اپنے گھر والوں کی سب کی فید امن کا ایسا سبق سکھائے کے گعوت اسلامی نے دنیا گھر میں دھوم مچاری ہے دعوت اسلامی نے دنیا گھر میں دھوم مچائی ہے سارے جمعے عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے لائی ہے دین کا پیغام ہے دنیا بھر کے نام ہے تیسرا جی امام آدم ابو حیف چاروں اماموں میں بلند مرتبہ ہے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان چاروں میں صرف آپ تابڑی ہیں دعوت اسلامی نے دنیا گھر میں دھوم مچائی ہے دعوت اسلامی نے دنیا گھر میں دھوم مچائی ہے سارے جبانے خوش محمد کی خوشبو پھیلائی ہے لائی ہے دین کا پیغام ہے دنیا بھر کے نام ہے دنیا کے لموں گانو اور بازو سے دلا کر کے نجات فلموں گانو اور بازوں سے دلا کر کے نجات مدن دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے دعوت اسلامی نے دنیا گھر میں دھوم مجائی ہے سارے جمانے خوش محمد کی خوشبو پھیلائی ہے لائی ہے دین کا پیغام ہے دنیا بھر کے نام ہے دین کا دنیا بھر کے چار سو داری اماموں کی بگاڑے آ گئی الحمد ہم اس وقت جرمنی کے شہر ویز بادن سے ایئرپورٹ کی طرف جا رہے ہیں اور ہمارا بدلی قافلہ آسٹری کے شہر ریانا کی طرف روانہ ہو رہا ہے کہ یورپ کا ایک اور ملک ہے اللہ تعالیٰ ہمارے سفر کو آسان فرمائے اور اس مدری قابل کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے سلو الحبیز کی خوشبو پھیلائی ہے الان الان الان الان ربنا الان لمن فلی بون بہ یا لازل اگر, اگر مجھ سے اگر مجھ سے کوئی کوئی, کوئی, کوئی خفر سرزد ہوا ہو تو, تو میں اس سے میں اس سے توبہ کرتا ہوں رسول میرے سارے گناہ معاف فرما اور مجھے اور جلوائے محبوب میں جلوائے محبوب مدینہ طیبہ میں مدینہ طیبہ اور آفیت کے ساتھ موت عطا فرما جنت میں مدفن جنت الفقی اور جنت الفردوس میں پیار حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنے پیر و مرشد کے ساتھ اپنے پیر و مرشد اور والدین کے ساتھ فروس عطا فرما صرط وسلام علیک اللہ یا نور صلی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم نے ابھی مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا الحاظ عبد الحبیب اتاری صلی المنباری کو دیکھا کہ وہ دنیا کے مختلف ممالک میں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے کے جذبے اور عزم کے ساتھ تشریف لے گئے اس کے مختلف مقامات کی عکس بندی کی گئی تاکہ اسلامی بھائیوں کو بھی سوال سے موٹیویٹ کیا جا سکے کہ ہم دنیاوی آسائشوں کے لیے دنیاوی راحتوں کے لیے ٹریول تو کرتے ہیں سفر بھی کرتے ہیں اور سفر بھی کرتے ہیں بہت تکلیفیں بھی اٹھاتے ہیں لیکن کیا ہمارا سفر بھی کبھی رائے خدا میں ہوا کیا ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کے دین مطین کو سیکھنے کے لیے کبھی سفر کیا نہیں کیا تو ہمیں ضرور کرنا چاہیے اس حوالے سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کی دعوت ہمیں بار بار پیش کی جاتی ہے ایک بار مدنی قافلے میں سفر کر کے دیکھیے انشاءاللہ شاء اللہ آپ کو وہ لطف ملے گا وہ سرور ملے گا اور وہ کچھ سیکھنے کو ملے گا جو آپ نے یقیناً اپنی گزشتہ زندگی میں اپنے گھر پر رہ کر حاصل نہیں کیا ہوگا بدنی قافلوں میں ضرور سفر کرتے رہیے الحمدللہ ہمیں عید سعید کے موقع پر شرعی احکامات سے مطلع کرنے کے لیے بھی الحمد للہ وقتاً سلسلہ جاری رہتا ہے اسی حوالے سے آج ہم قسم کے حوالے سے گفتگو کریں گے عوام الناس میں عموماً ہوتا ہے کہ بات بات پر قسم کھاتے ہیں اللہ کی قسم یا کسم سے یہ بات یوں ہے تو اس حوالے سے بھی کیا شریعت کے کچھ احکامات موجود ہیں یا نہیں ہے آج مفتی صاحب دامد برکات سے, سے گفتگو کریں گے یہ شاخر میں قسم جو عموماً لوگ کھاتے ہیں جیسے جس کا ذکر بھی آیا اور یہ تقریباً ہم میں سے ہر خاص وام اسے جانتا ہے قسم کھاتے ہیں بات بات پر قسم کھاتے ہیں قسم سے کیا مراد ہے کس چیز کو قسم کہا جاتا قسم تین طرح کی ہوتی ہیں ایک قسم کو لغ کہتے ہیں ایک قسم کو غموس کہتے ہیں اور تیسری قسم کی جو قسم ہے اس کو منعقدہ کہتے ہیں لغ قسم یہ ہے کہ کسی گزرے ہوئے یا موجودہ امر یعنی معاملے پر اپنے خیال میں یعنی غلط فہمی کی وجہ سے صحیح جان کر قسم کھائے اور در حقیقت وہ بات اس کے خلاف یعنی الٹ ہو مثلا کسی نے قسم کھائی اللہ عزب اجل کی قسم زید گھر پر نہیں ہے اور اس کی معلومات میں یہی تھا کہ زید گھر پر نہیں ہے اور اس نے اپنے گمان میں سچی قسم کھائی تھی مگر حقیقت میں زید گھر پر تھا تو یہ قسم لغو کہلائے گی یہ مواف ہے اور اس پر کفارہ بھی نہیں ہے جی یہ پہلی قسم یمین لغو یعنی لغ یعنی بیکار جی ایسی قسم کھائی جو یعنی وہ جو شرعی جن پر احکامات ہیں یہ اس میں شمار نہیں کی جاتی اس کو لغو کہتے ہیں لگو ویسے بےکار اب یعنی ہم نے اپنے خیال میں یہ سمجھا کہ یہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ حقیقت نہیں سے ہی ہے اب یہ کہ سوچ کر ہم نے کسی بات پر قسم کھا لی خدا کی قسم جیسے زید کی مثال دی گئی کہ زید خدا کی قسم گھر پر نہیں ہے اب ہم اپنے زوم میں اپنے گمان میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ واقعی زید گھر پر نہیں ہے اور اس معاملے میں جب قسم کھائی در حقیقت زید گھر پہ تھا تو اب ہماری وہ قسم گویا حقیقت کے برعکس ہے لیکن ہم اپنے گمان میں درست تھے اپنے گمان کے مطابق ہم ایک بات صحیح جان کر کر رہے تھے غلط بیانی نہیں کر رہے تھے ابھی کوئی گناہ کا ارادہ نہیں ہے کسی کو دھوکہ دینے کی نیت نہیں ہے جھوٹ بولنے کی نیت نہیں ہے اس وجہ اپنی طرف سے تو سچ ہی بولا اسی وجہ سے اس پر گناہ نہیں ہے کفارہ وغیرہ نہیں ہے اچھا تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ قسم کی کسی صورت پہ کفارہ بھی لازم آئے گا ضرور اب یہ آپ نے میرے مدنی چینل کے ناظرین توجہ فرمائیے قسم کی پہلی قسم جو تھی وہ یمین لفظ ہے یہ, یہ بھی اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ بات بات پہ قسم کھانا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے ضرورتند قسم کھائی جا سکتی ہے لیکن بلا ضرورت بعض لوگوں کی واقعی عادت ہوتی ہے بات بات پہ قسم کھاتے hmm. تو یہ کھانا بھی درست نہیں ہے یہ تجارت کے حوالے سے بھی ہے کہ وہ مفہوم ہے روایت کا کہ تجارت میں قسم سے بچو کے اگر سے مال بکوا دیتی ہے لیکن یہ اس سے جو تمہارا رسک ہے اس سے برکت اٹھ جاتی ہے کو بھی سے تجارت والی جو قسمیں ہیں اس کے احکام دوسرے ہوں گے کیونکہ اس میں بہت مرتبہ جھوٹ جلی ہو جاتا ہے اور وہ جو دوسری قسم ہے قسم کی یہ اس حالت کو کور کر لیتی ہے دوسری قسم ہے غموس غموس یہ ہے کہ کسی گزرے ہوئے یا موجودہ عمر یعنی معاملے پر دانستہ یعنی جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائے مثلاً کسی نے قسم کھائی اللہ از وضل کی قسم زید گھر پر ہے اور وہ جانتا ہے کہ حقیقت میں زید گھر پر نہیں ہے تو یہ قسم غموس کہلائے گی اور قسم کھانے والا سخت گناگار ہوا استغفار و توبہ فرض ہے مگر کفارہ لازم نہیں ہے تو یہ اس طرح کی جو قسمیں ہیں یہ بازاروں میں بہت کھائی جاتی ہیں اللہ کی قسم یہ مال ایسا ہے یا فلاں جگہ سے آیا ہے حالانکہ وہ ویسا نہیں ہوتا یا وہاں سے نہیں آیا ہوتا جہاں کا وہ بتا رہے ہوتے ہیں تو اس میں کفارہ تو نہیں ہوتا لیکن سخت گناہ گار ہوتے ہیں اپنا رسک جو ہے تو جھوٹ بول کے وہ حرام کرتے ہیں ایک تو ویسے وہ خلاف واقعہ کر رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے اور جھوٹ پہ اللہ کا نام بھی استعمال کر رہا ہے اور اس کے علم میں بھی ہے اور جان بوجھ کے استعمال کر رہا ہے یہ واقعی بہت, بہت بڑی ضرورت کی بات ہے آج ہمارے معاشرے میں عموماً وہی بات بے بات قسمیں کھانے کا ایک رواج ہے اور دوسروں کو اپنی بات کی صداقت یعنی سچ ہونے کا یقین دلانے کے لیے قسمیں کھائی جاتی ہیں اور اسی وجہ سے بہت سے لوگوں کو ہم مطلب عموماً دھوکہ بھی دے دیتے ہیں تو یہ جو دوسری صورت ہے یمین غموس کہ ہم کسی شخص کے سامنے قسم کھائیں اور وہ در حقیقت ہم غلط بات کی کسم کھائے اور ہمیں پتا بھی ہے کہ یہ غلط ہے جیسے یہ زید والی مثال دی گئی ہمیں یہ پتا ہے کہ زید گھر پر ہے اور ہم کہہ دیں خدا کی قسم زید گھر پہ نہیں ہے یا زید گھر پہ نہیں ہے اور ہم کہہ دیں خدا کی قسم زید گھر پر ہے تو جو حقیقت ہے اس کے برعکس یعنی جھوٹ بول رہے ہیں جانب اور, جانب اس جانب جانب بھی بھی اور اس کے ساتھ علم بھی ہے اور اس کے ساتھ اللہ کے نام کو بھی استعمال کیا یہ واقعی بہت بڑی ضرورت کی بات ہے اگر کسی نے اس طرح کی قسم کھائی تو اسے توبہ کرنی ہوگی کفارہ اس صورت میں لازمی میں کفارہ کس صورت میں لازم آئے وہ قسم کی جو تیسری قسم بیان کی گئی تھی نا منعقدہ وہ یہ ہے کہ آئندہ کے آئندہ کے لیے قسم کھائی کسی کام کے لیے مثلا یوں کہا کہ رب ازل کی قسم میں کل تمہارے گھر ضرور آؤں گا مگر دوسرے دن نہ آیا تو قسم ٹوٹ گئی اسے کفارہ دینا پڑے گا اور بعض صورتوں میں گناہ گار بھی ہوگا یہ وہ صورت ہے جس صورت میں کفارہ کپارا لازمات کا کلام کریں گے کفارہ کسے کہتے ہیں میں بدنی چینل کی راجنیت انتہائی توجہ طلب بات ہے کیا ہم عموماً گفتگو کرتے ہیں گفتگو میں قسموں کا بھی استعمال ہوتا ہے اب ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ کس قسم کی شرعی کیا حیثیت ہے یہ ہم جو قسم کھا رہے ہیں یہ یمین لغو ہے یہ قسم جو ہے یمین غموس ہے یا یہ یمین منع ہے عموماً یہ جو تیسری قسم ہے جس پر کفارے کی صورت لازم آتی ہے کہ آئندہ کے لیے کہا کہ خدا کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا مثال کے طور پر اور اب اس کام کو آدمی کر گزرتا ہے تو اب اس صورت میں وہ صورت امیر دامت دامد برکات نے بھی بیان فرمائی تو اب یہ کہ کس صورت میں اس پر گناہ لازم آئے گا اور کس سورت میں کفارہ تو بہرحال اس پر ہے جب قسم ٹوٹ گئی تو اس صورت میں اس پر کفارہ لازم صورتوں میں تو قسم کو توڑ دینا بھی واجب ہوتا ہے جی کیونکہ وہ غیر شرعی قسم ہوتی ہے تو وہ بھی صورتیں ہیں جی کی اچھا تو یہ ارشاد فرمائی جب کفارہ لازم آئے گا تو وہ کفارہ کیا ہوگا قسم کا مطلب اس میں کیا کرنا پڑے گا اس میں کیا صورت ہوگی اس کے بارے میں شریعت مطالعہ کا کیا حکم ہے قسم کا کفارہ یہ ہے کہ غلام آزاد کرنا غیر وہ معاملات تو اس وقت ہے نہیں کہ غلام آج کل نہیں ہوتے تو اب قسم کا کفارہ ادا کرنے کے لیے اس صورت کو اپنانا تو اس دور میں ممکن نہیں ہے البتہ دوسرا آپشن یہ ہے کہ دس مسکینوں کو کھانا کھلانا یا ان کو کپڑے پہنانا جی. یعنی یہ اختیار ہے کہ ان تین باتوں میں سے جو چاہے کرے یعنی غلام آزاد کر لے یا دس مسکینوں کو کھانا کھلائے یا دس مسکینوں کو کپڑے دلوا دے اور اس میں بھی کھانا खाने کھانا کھلانے کی صورت میں یہ ہے کہ کھانا جو ہے تو پیدر پے کھلایا جائے ایسا نہ ہو کہ آج کھلا دیا اور پھر بیچ میں کئی دنوں کا وقفہ کر دیا اور پھر ایک دن کھلا دیا تو جیسے دس مسکین ہیں تو ان کو دو وقت کا کھانا ایک ہی دن میں یا صبح و شام ان کو کھلا دیں یا ایک مسکین کو ایک ایک دن کر کے جو ہے ہر روز دو وقت کا کھانا اس کو کھلاتا رہے تو اس کی قسم کا کفارہ پورا ہو جائے نے قسم کے کفارے کے بارے میں سنا کہ قسم کا کفارہ یہ ہے کہ دس مسکینوں کو کھانا کھلائے یا پھر دس مسکینوں کو لباس دے کپڑا پہنائے تو اب یہ ہمیں غور کرنا ہوگا کہ ماضی میں اگر ہم نے اس طرح کی قسمیں کھائی تھی اور اس کے بارے میں شرکی حکم یہ ہوا کہ وہ قسم منعقد ہو گئی کس یمین منعقد آئے جسے کہا گیا اگر ہم نے قسم کھائی مثال کے طور پر میں آئندہ فلاں کام نہیں کروں گا یا مثال کے طور پر نماز آئندہ قضا نہیں کروں گا یہ اللہ کا حکم ہے نماز تو ایسے قضا کرنا جائز نہیں لیکن اگر کوئی قسم کھا رہتا ہے تو قسم منعقد ہو جانی چاہیے اس پر تو اب اس طرح کی بات صورتیں ایسی ہوتی ہیں میں مطلب فلا ناجائز کام سے بچنے کی نیت کر لی اور ساتھ میں قسم بھی کھا لی تو قسم منقض ہو جائے گی تو اس صورت میں پھر یہ ہے کہ اگر آئندہ وہ قسم توڑے گا جان بوجھ کے توڑے گا تو اب اس صورت میں اس پر توبہ بھی لازم ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی ہے کہ دس مسکینوں کو وہ دو وقت کا کھانا کھلائے یا ان کو کپڑا پہنائے تو یہ اس قسم کا کفارہ ہے ہمیں غور کرنا ہوگا کہ اگر سابقہ زندگی میں ہم نے کسمیں وغیرہ کھائی ہیں اس کے بارے میں ہمیں غور کر کے اس کا کفارہ وغیرہ دینا ہوگا گناہ اگر یہ سرزد ہوا تو اس کی توبہ بھی لازم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اس میں ایک اور آپشن بھی ہے کہ اگر غلام آزاد کرنے یا دس مسکین کو کھانا یا کپڑے دینے پر قادر نہ ہو تو پے در پے تین روزے رکھ لے جی تو اس طرح سے بھی کفارہ ادا ہو جائے گا یعنی جب استطاعت دس غلاموں دس مسکینوں کو کھانا کھلانے کی یا انہیں کپڑا پہنانے کی نہیں ہے تو اس صورت میں دوسرا اپشن یہ ہے کہ وہ تین روزے رکھ لے تو اس صورت میں اس کا یہ کفارہ ادا ہو جائے گا <تصفح> تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں شرعی احکامات کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اس حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہوں خاص طور پہ عید کے دن کے حوالے سے یا جو قسم کے معاملات ہیں اس کے بارے میں امیر سنت دامد برکاتم الیا نے اپنی مایا ناز کتاب یہ جو نئی نئی ابھی جس مطلب جو منظر عام پہ آئی ہے نیکی کی دعوت اس حوالے سے اس میں امیر علیہسن دامت برکات العالیہ نے قسم کے بہت پیارے احکام بھی بیان فرمائے اس حوالے سے آپ کو جو سوالات ہوں آپ دارالفتا علیہ سنت کے اسلام بھائی یہاں سلسلوں میں گائے بگائے تشریف لاتے رہیں گے آپ مدنی چینل کے جو نمبر ہے اس پر یہ سوالات ریکارڈ کروا دیجئے انشاءاللہ شاء اللہ آپ کے سوالات مناسب موقع پر وقت کی مناسبت سے موقع کی مناسبت سے انشاءاللہ شاء پیش کیے جائیں گے اور اس سے ہمارے دار کے اسلام بھائی سے حوالے سے جوابات بھی لیے جائیں گے ہمارے ناطخان اسلام بھائی بھی موجود ہیں آئیے ان سے سلو الحبيب سلو الله سلطا اللہ على محمد حبیب اللہ سب سے اللہ لا ہمارا دیجیے سب سے کال ہمار بیس جی سے الا گولا ہمار سب سے پلا گولا ہماری اپنے مولا کا پیارا اپنے ملا کا پیارا اپنے ملا کا پیارا ہمار جی دونوں آمکھ کا ہمارا نبی سب سے آ لو گو آباد راد سب سے آ گو آدہ حالی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں آدم کا دونوں ہمارا ری دونوں آدم دو دونوں بیم کا دو اور جس کے سلے وہ دھو بن گیا جس کے کل دھو بن گئے بے یاد ہے بیی جی سب سے پودا گوا سب سے پاد ہوا لا ہمارا سب سے پاد ہوا ہلک سے اولیا اولیا سے رسو ہلک سے اولیا اولیا سے رسول ہلکے سے او لیا سے رسول سے آ ہمارا نبی جی اور رسولوں سے ہمارا نبی سب سے ہمارا نبی جی سب سے ادا ہو آنا کون سے دے دے دیکو چاہیے ہے اونچا کی گے گے ہمار بھی زدو کودی ہے بیک کا سہارا حیبح مفتی صاحب یہ جیسے آج شوالمکرم شوال کی پہلی تاریخ ہے عید ہے عید کے بعد عموماً ہمارے رجحان ہوتا ہے روزے رکھنے کا عید کے چھ روزے اس کی کیا فضیلت ہے اور پھر عوام الناس میں ایک تاثر پایا جاتا ہے عید کے اگلے دن سے ہی روزے رکھنے ہیں اگر نہیں رکھ سکے پہلا روزہ رہ گیا تو پھر اس کے بعد کوئی اس کی فضیلت نہیں ہوگی یا اس کے بارے میں مس کنسیپشن ہے یہ اول اس کی فضیلت ارشاد فرمائی پھر اس کے بارے میں کہ روزے کب کب رکھے جا سکتے ہیں حضرت سیدنا فوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عید الفطر کے بعد شوال میں چھ روزے رکھ لیے تو اس نے پورے سال کے روزے رکھے اللہ کہ جو ایک نیکی لائے گا اسے دس ملیں گی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ کے کرم اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سال بھر کے روزوں کا ثواب لوٹنا کس قدر آسان کر دیا گیا ہر ایک مسلمان کو یہ سعادت حاصل کر لینی چاہیے ایک سال کے روزوں کے ثواب کی حکمت یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے ہم کمزور بندوں کے لیے محض اپنے فضل سے ایک نیکی کا ثواب دس گنا رکھا ہے چنانچہ خدا رحمان عز و جل کا فرمان برکت نشان ہے من جا اب الحسن امثالیہ ترجمہ کنز ایمان جو ایک نیکی لائے تو اس کے لیے اس جیسی دس ہیں الحمد للہ یوں ماہ رمضان کے روزے دس مہینوں کے روزوں کے برابر ہوئے اور چھ روزے ساٹھ روزوں کے یعنی دو ماہ کے برابر ہوئے اس طرح پورے سال کے روزوں کا ثواب حاصل ہو گیا اور جو دوسرا سوال تھا اس کے بارے میں بہار شریعت میں یہ جزیا موجود ہے صدر الشریعہ بدر الطرقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ القوی بہار شریعت کے حاشیے میں فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ یہ روزے متفرق یعنی ناغہ کر کے رکھے جائیں اور عید کے بعد لگاتار چھ دن میں ایک ساتھ رکھ لیے جب بھی حرج نہیں تو گویا کہ یہ آپشن ہے چاہے تو وہ فرق کر کے رکھے یعنی ایک دن چھوڑ کر پھر لیکن جو عوامی تاثر ہے کہ عید کے اگلے دن سے ہی رکھو تو اس کی کو فضیلت ہوگی ورنہ نہیں تو اس کا تو اضالہ کر دیا گیا کہ بہتر یہ کہ ناغا کر کے اور یہ متصل نہیں تو اس معاملے میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے عید کے بعد کے چھ روزے ضرور رکھیے کہ تیس روزے رکھے تھے ان کا دس گنا ثواب ملے گا تو یہ ایک ماہ کے روزے گویا دس ماہ کے روزوں کے برابر رمضان اور, مبارک اور پھر جو چھ روزے ہیں یہ جب دس گنا بنے گے تو ساٹھ روزے بن جائیں گے دو ماہ کے روزوں کا ثواب اس طرح ہوگا تو گویا جس نے رمضان اور رمضان کے بعد یہ عید کے بعد کی یہ چھ روزے رکھے چائے سوال میں وہ مطلب دوسری سوال سے لے کر سات تک کے رکھے یا دو میں رکھے پھر چار چھ آٹھ دس متفاد رکھتا رہے تو جس طرح یہ اگر یہ چھ روزے رکھنے میں کامیاب ہو گیا تو اب اس کو ساٹھ روزوں کا سوا ملے گا اور اس طرح یہ دس ماہ وہ اور دو ماہ یہ پورے گویا بارہ ماہ کے اسے روزوں کا ثواب ملے گا تو میرے مرد چینل کے ناظرین اس شہادت کو ضرور حاصل کیجیے اللہ تبارک کا وطالعہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکا امال کی طرف رغبت اختیار کرنے کی توفیق قطع فرمائے آئیے اذان اثر کا وقت ہوا چاہتا ہے صلو صلی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی صل وسلم میرے مدنی چینل کے ناظرین اس وقت جو ہم ہم کلام ہیں یہ بھی مدنی چینل ہی کے ذریعے واسطے سے اور مدنی چینل کی دھومیں الحمد نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے کئی ممالک میں ہیں مدنی چینل کی بہاریں ہم گاہے بگاہے سنتے رہتے ہیں مدنی چینل کی اس قدر دعوت کیوں دی جاتی ہے اس کے لاجک پر بھی آپ غور کرتے ہوں گے تو یہ تقابل ہمیں کرنے میں آسانی رہتی ہے کہ اس وقت دنیا میں کئی چینلز کام کر رہے ہیں کئی مسلمان ممالک میں اسلام کے نام پر بھی کام ہو رہا ہے کچھ نہ کچھ مطلب اسلام کی دعوت بھی ہو رہی ہے لیکن اس میں بعض ایسے امور ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے بعض اوقات وہ باتیں شریعت سے ٹکراتی ہیں مثال کے طور پر عورت موسیقی اس طرح کی ایڈورٹائزمنٹ کے اندر جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں ان کا ان کی شریعت متحرہ اجازت نہیں دیتا الحمدللہ مدنی چینل یہ خالص دین کی تبلیغ کے لیے اس میں نہ عورت کی آواز ہے نہ ساز ہے اس طرح کی چیزوں سے الحمدللہ مدنی چینل دور ہے اللہ تبار مدنی چینل کو سلامت رکھے مدنی چینل کی دعوت عام کرتے رہیے اس کا جذبہ دوسروں تک بھی اس کو پہنچائیے اس کو مزید ہم کیسے سیکھ سکتے ہیں ایک بہت پیارا مدنی خاکہ اس حوالے سے ترتیب دیا گیا آئیے وہ خاکہ دیکھتے ہیں سلو الحبیب حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد الحمد للہ از وجل آپ سب کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ اس بیان کے فوراً بعد مجھے بیرون ملک ہونے والے قفل مدینہ کوس کے شرکا میں بھی کیلی فونک بیان کرنا ہے الحبیب الله اللہ تعالی علی محمد مٹھے بیٹھے اسلامی بھائی اس وقت کفن مدینہ کورس کے شرکا کے درمیان یہ مدنی پھول پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے کفن مدینہ کورس میں نگاہوں کی حفاظت کی عادت بنانے کے لیے نگاہیں کیسے جھکا کر رکھی جائیں تو کفن مدینہ کے عینق بھی استعمال کیے ہوں گے خفنے مدینہ کی جنہوں نے اینک استعمال کیا ماشاءاللہ اللہ اس کی بریک سونے نکاح جھکا کر رکھنے کی عادت بنے گی اور یہ مدنی انامات جو ہے نا یہ کو اپنی زندگی میں لازم و ملزم کر لیجئے اور اگر بھی آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ مدنی انامات کے عامل بھی بن جائیں آپ کو استقامت بھی ملے دنیا اور آخرت کی بے شمار برکتیں حاصل ہو تو اس کے لیے ایک اور مدنی انام کی میں آپ کے خدمت میں عرض کروں اس کا معمول بنا لیجیے اور وہ مدنی انعام جس کو ساری دنیا مدنی قافلے کے نام سے پکار تمام شور کا نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ قفل مدینہ کورس کے اختتام پر تمام ہی مل کر راہ خدا کے مسافر بنیں گے زور سے کہیے انشاءاللہ عز ان شاء اللہ کے پروش کے پروان پر بچا لوڑی مدری چینل پور کے پروان پر اسلامی بتائیں کہ نماز میں کتنے واجبات ہیں جی ہمارے صادق بھائی آپ کے ساتھ سمائیں کہ نماز میں کتنے واجبات ہیں انشاءاللہ شاء اللہ وقت مناسب پر تمام اسلامی بھائی نماز اثر کی تیاری کر کے مدی نعمت پر عمل کرتے ہوئے تقبیر الا کے ساتھ پہلی سخت میں نماز اثر ادا کریں گے انشاءاللہ شیرو مشتقام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ الحمد للہ مدنی قافلہ تیس دن کا نیپال میں خان اللہ یہ بتا کر آپ الحمد للہ عز و جل دل کو خوش کر دیا اللہ عز و جل آپ کی کابشوں کو قبول فرمائے سلام حد کر رہے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ معلوم چلا کہ آپ نیپال تشریف لا رہے کب تشریف لا رہے حضور امید ہے اسی ہفتے آپ <تصفح> دعا فرمائیے گا الحمد للہ اللہ حضور <تصفح> جب <حسد> آپ تشریف لائے نا تو مدنی چینل کے اسپیکر لانا نہ بھولیے گا الحمدللہ عز و جل میں نے پہلے سے ہی مدنی چینل کے اسپیکر کی ترکیب بنا لی جی بھولیے گا نہیں ان شاء اللہ یقر اللہ لنا وعلیکم آپ سے بھی دعاؤں کی درخواست ہے کیونکہ آپ راہ خدا عز کے مسافر ہیں. اور انشاءاللہ میں رسیو کرنے ضرور آؤں گا جزاک اللہ خیر السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ اللہ اللہ رجب یہ اسلامی مہینہ ہے مدنی ماں ہے تو کتنے سے ہمارے مدنی ہیں جن کو اسلامی مہینوں کے نام یاد ہیں ہاتھ اٹھائیں جی ہاں اسلامی مہینے کتنے سال میں بارہ ماہ ہیں اور ان بارہ ماہ کے نام کیا کیا ہیں میں آپ کو ایک دفعہ یہ نام دہرا دیتا ہوں محرم الحرام سفر، ربی الاول ربی الثانی جمادی الاول جمادی الثانی رجب شابان رمضان شلقاد <تصفيق> گھر میں سلامی تو رہوں گا مطلب آپ اسلامی بھائیوں کے ساتھ جوال اور کل پوکھرا کے جذبل پر روانہ ہو جاؤں گا انشاءاللہ شاء اللہ ضروری تجھے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد اللہ زو باب المدلا سے آپ کی نے تحائف جگہ یہ لیجئے خصوصی سائن بھائیوں کے مدانی ناماز کے رسائن اور رسالہ گنگا مبل یہ آوڑ یہ رہی ہے آپ کی امانت مدانی چینل کے اسٹی کر مدنی چینل مدنی چینل یہ تو مدنی چینل یہ تو یہ تو مدنی چینل ہودنی چینل مدنی منو کو بھی ہاں دکھلائیے دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے مدنی بابو مجرے مدنی کرے پاپلے میں چلو لگنے کی لگے میں چلو پاپلے میں چلو چلا مولہ تر ٹھیک ہو سب بھیا مدد ہی چاہیے کے لیے مدنی کام کیجیے السلام <سؤال> علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کے لیے سفر اختیار کیجیے کوئی گنج میں نہیں دے سکتا تو بارہ حمت کر دیجی آج دن پر قبر بستہ ہو جائیے مدن عزت کریں کہ ہاتھوں رات ان شاء اللہ راتوں رات مدنی قافلے کے مسافر بنے خدا ہر گلی رٹ ہو تار کی قابل میں چلے قافلے میں چلے قافلے میں چلو قابل میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں میرے خواب میں تم مدری چینل کے ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ کو خوابوں کی تعبیریں سلسلے میں مرحبہ کہتے ہیں ہر گھڑی گجرے مدینہ مجھے کو رکھے بے قرار ہر گھڑی گجرے مدینہ مجھے کو کے بے قرار کاش نہ مجھ کو یاد پائے با کے بو نو ڈیٹیلز Mobawat Islami and Nigranya Mercazi Malis Seshura, Hazard Maulana Haji Muhammad Imran Atari Salllama Albari is traveling in an overseas Mani Kafla. Nigrane Shuura met with Islamic brothers and other personalities in Mombasa, a city in Kenya. He gave them a mindset to earn halal and to spend in lawful ways and persuade them to refrain from is Islam. Will you keep? Ascending success Stay away From you It's my prayer May you keep میں ساتھ سات سر کے مر جاتا کاش دستے پہبامے میں بھٹک کے مر جاتا کاش دستے پہبامے میں بھٹک کے مر جاتا سے بک ہیں ور قدمے. دفن کوئی کی کی کی بے غر دفن کوئی جاتا مدنی چینل مدنی چینل چینل پر توانے ٹھیک ہے السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم آپ لوگ یہاں अलहमदल्ला हिंदू ऐसी हमारा मदनी हुआ है अच्छा कहाँ ठहरी हुए जामिया गुस्या में ठेरी हुए अच्छा आपको यहाँ देखिए यकीन नहीं हो रहा है मदिनी चैनल में तो देखा था आपको बाबू मोदी चैनल का मान थे آپ اجازت دیجیے تو میں ابھی بچے کو چھوڑ کر کے ترنت حاضر ہوتا ہوں جی ضرور آئیے گا ہم انتظار کریں گے آپ کو السلام علیکم بلد بلد علیکم السلام و رحمۃ اللہ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لو نہیںلیکاروں پڑی ریپیٹ آل. بہت اچھا میرا من لو مال مدن چینل مس حضرت سیدنا ابو رضی اللہ حضرت علامہ مربی ہے رسول اللہ البام اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین باتیں جس شخص میں ہوگی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا احساس بہت آسان طریقے سے لے گا اور اس کو اپنی رحمت سے جن جن میں فرمائے گا نے یا رسول اللہ علماء السلم کو کون سی باتیں فرمایا جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو اور جو تم سے فتح تعلق کرے یعنی تعلق چھوڑے تو مجھ سے ملا کرو اور جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر السلام علیکم وعلیکم السلام اللہ وبرکاتہ باقی خملے والے نظر نہیں وہ چوک درست کے گئے ہوئے کب تک ان شاء کچھ ہی دیر میں لوٹ آئیں گے اچھا ابھی جو آپ درس دے رہے تھے الحمدللہ مجھے بہت اچھا لگا آپ کی درس دیتے میرے پاس کتاب نہیں ہے انشاءاللہ شاء میں آپ کو کتاب تحفے میں دوں گا آپ نیت فرما کہ انشاءاللہ شاء کم از کم ایک مرتبہ گھر میں ضرور درس دیا کریں گے انشاءاللہ ان شاء اللہ میرے شکر علی گمیر کی لکھی ہوئی مایا ناز تصنیف ان شاء اللہ ضرور دیا کرنیچر کو مرئی کی نماز کے بعد چھترپاٹی مسجد میں تربیت اضلاع شروع ہو جاتا ہے I'll move away for you, it's my prayer May you keep ascending success, stay I'll oh, move for you, it's my prayer May you keep ascending success, stay I'll oh, move for you مجھے نہیں آپ اگر آپ اجازت دیں گے تو کل صبح میں پہنچوں گا اور دن بھر آپ کے ساتھ سے رہوں گا دیکھیے ضرور تفصیل دائیے گا ہمارے کافی والے آپ سے ملیں گے تو بہت خوش ہوں گے انشاءاللہ ضرور حاضر ہوگا کافی والوں کو میرا سلام کہہ دیجیے اٹس It's the love they so It's the right to rectify the people It's all over the world It's spreading the fragrance Of the love of the perfect It's all over the world It's spreading the fragrance Of the love of the perfect in all over the world for yeah. Number 3 1.4.1.1.1 Allah. Allah. Allah This is it the... آنند میں نے وعدہ کیا تھا آنے کا میں نے وعدہ پورا کیا الحمد للہ آپ سب کچھ دیکھے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے میں ہی خود مدری چاند میں ہوں پہ مدی چائے چلتا مدری چاند کا کیا ہوا کیا سب کے گھر میں مدینہ مدینہ ماشاء اللہ آپ کو بہت اچھی اردو آتی الحمد مجھے تو تھوڑا بہت آتی ہے لیکن میرے بچوں کو تو آتی نہیں ہے ماشاء کے سر کو دل خوش ہو جائے الحمد للہ الحمدللہ <سؤال> للہ اس وقت مدنی چینل کی بہار ہے واقعی یہاں پر لوگ مدنی چینل بڑی شوق سے دیکھتے ہیں الحمدللہ یہاں آپ کو بتا دوں میرے ایک پڑوس میں ایک مدنی منا ہے وہ <سؤال> مدنی چینل کے پیچھے اتنا جبانہ ہے ہر وقت مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل پر मोदी चल भोला मोदी चलानी चलो मदरी चलो भोला काशी दस्ते तब में मैं भटक के मर जाता काशी दस्ते میں میں بھٹک کے مر جاتا کاش دش قبام میں میں بھٹک کے مر جاتا پھر بک ہیں ور میں دفن کوئی کر جاتا اب تو اس کی ایک ہی خواہش ہے بس جیسے بھی اس کو مدنی چینل والے کہیں سے مل جائیں بس مزے منہ کا اتنا شوق کیسے پیدا ہوا یہ چینل ہے ہی ایسا جو ایک بار دیکھ لیتا ہے اسی کا ہو بھی رہ جاتا ہے ان شاء اللہ کب میں ان کو ساتھ میں لے کر آؤں گا وہ آپ کو دیکھے گا ان شاء اللہ بہت خوش ہوگا آپ ضرور لے کر آئیے گا ہم انشاءاللہ شاء اللہ جب جب آپ کا انتظار کرتے رہیں گے انشاءاللہ شاء اللہ مدنی چینل آیا ہے مدنی چینل آیا ہے مدنی چینل سے جسے بھی والنا پیار ہے مدنی چینل سے جسے بھی والانہ پیار ہے انشاءاللہ دو جہاں میں اس کا بیڑا پار ہے مدنی چینل آیا ہے کاش دستے میں, میں بھٹک کے مر جاتا کاش گنبہ دے خزرہ پڑ گاہ پڑھتے کاش گمبہ دے قرا پیندہ پڑھتے کاش دے خزرا کاش گمب دے خزرا پین گاہ پڑتے کا وش میں گر جاتا ار تڑک کے مر جاتا کا وش میں گر جاتا تھیل تڑپ کے مر جاتا تھیل تڑپ کے مر جاتا آجنبار آجنبار ماندین جانگوانا آتا جاؤ اسا چھلے کم رو پریزبرگین مال بکھڑے بڑا لیوچھا چھل پر آنے روئے انہوں نے پر آنے روئے مدن چینل تو من کو گھر آؤن بلے بل آؤں چھٹو ساتھ مدن چینل کا یہ تو مدنی چینل ہو میرے من لی میں ایک مہل پائے مہیلا ہزار مدنی چینل میں آج مجھے مدنی چینل کو مسائل سیت اوشی سیکھ اجتماع کی ہوں کی آواز بلند ہونے لگی حتیہ کی میرے جیسا پتھر دل آدمی بھی فوٹ فوٹ کر رونے لگا میں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کا ہو کر رہ گیا تجھے سے دعا مقبول ہو فیضان سوتے ہر مسجد ہر گھر میں پڑھ کر اسلامی بھائی سنا رہے مدنی جینل آیا ہے ابواب رحمتک واب رحمتی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ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 माता चैनल यनी माता चैनल सिखानी करेगी ये है सब्ज गुंबद गुम्बर गुम्बदी क्यों اللہ یا مل مدنی چینل کو جس کو میرا سب بال بچا میرا سب ریشتدار میرے میرا بتیجا میرا بال بچا سب کو ٹوک آما باندھ مدنی چینل کو مسلمان د چرچا کرو اب من نظر دس دن پڑھتا میں پریا تو چرچا کرو رات دن تو میں چرچا کرو رات دن ہوتا ایسا جذبات سم بج میں گیتا یقینا مسلام مثال جانے رہن مجھے روشا سکے بچ میں جانے رہن مجھے دان خوشیا سم میں ايا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم وسلم سبحان ربك رب العزه عما سبحانه ربك رب العزه عما يصفون موسلی رند موس بہار مدنی چینل سن تو لائے گا گھر بہار مدنی چینل سے ہمیں ہو نا پیار हम भी भजन चैनल वाले लग रहे हैं वाले नामी बारे में आप जा रहे हैं उसके तो बापा को हमारा सलाम पढ़ाजन मेरा भी बापा को सलाम ان شاء اللہ ہم اپنا مدنی مقصد کبھی نہیں بھولیں گے چلیے ایک مرتبہ پھر اپنا مدنی مقصد دولہ ہیں یاد ہے نا ہمارا مدنی مقصد کیا ہے पूर्ण संसार वापसी को सुधार को प्रयास करना चाहूँ इन शह क्या मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों लो की विश्वास की कोशिश करनी है इन शहर मोदी चैनल हृदयगढ़ चैनल الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سجد المرسلين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله والصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك وصحبه يا حبيب الله وعلى اليك وصحبه يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله صلاه وَعَلَىٰ آرِكَ وَحَسْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهُ حضرت سیدنا ابو غریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے اللہ عرص و جل کی کچھ سیہ یعنی سیر کرنے والے فرستے ہیں جب وہ محافرِ ذکر کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں یہاں بیٹھو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 پھر فرشتے ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ان خوش نصیبوں کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ مغفرت کے ساتھ واپس جا رہے ہیں بیٹھے بیٹھے سائیں بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین سبحان اللہ و جل ذکر و درود کی محفلوں کی کیا بات ہے یاد رہے سنتوں بھرے اجتیما آٹ درس کے مدانی ہلکے اور اجتیما ذکر و نعت وغیرہ بھی ذکر ہی کی محفل ہے کس قدر خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس طرح کے رحمتوں بھرے اجتماعات میں دل لگا کر شرکت فرماتے ہیں پھر اللہ عصہ و جل کی رحمت سے مغفرت یافتہ اٹھتے ہیں البتہ ایسے مغفرت بھرے اجتماعات میں شرکت کی سعادت ہر ایک کو نہیں ملتی یہ فقط خوش قسمت حضرات ہی کا حصہ ہے عموماً درس و بیان مسجد میں ہوتے اور مسجد کے اندر ہونے والے مدنی حلقوں میں بیٹھنا چونکہ بہت زیادہ ثواب کا باعث ہے لہذا شیطان مسجد میں دل لگنی ہی نہیں دیتا مسجد دور ایک تحریک جاری فرمائیے اور مسجدیں خوب خوب آباد کیجیے اور شیطان کو ناکام و نامراد کیجیے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی اڈا محمد میتے میتے مدنی چینل کے ناظرین ہماری براہ راست نشریات جاری ہے عید کا دن ہے اور کل رات بھی آپ نے دیکھا ہوگا مدنی چینل پر البدائے شریف کے رخصت ہونے کے بعد براہ راست نشریات کا سلسلہ رہا اور سلسلہ بڑھتے بڑھتے عید کی نماز ہم نے براہ راست بھی جس نے مدنی چینل پر نشر کی گئی اور مدنی چینل کے ناظرین نے یقینا ملازہ بھی کی ہوگی اس کے بعد پھر الوداعی کلام کا بھی سلسلہ رہا رات بھر ملاقات بھی امیر علیہ وسلمت نے فرمائی وہ سلسلہ بھی جاری رہا اس کے بعد آپ نے مختلف سلسلے دیکھے صبح نگران شدہ نے بھی برائے راست ہمیں آ... یہاں ہمارے سلسلے میں تشریف فرما تھے اور برائے راست نشریات کیا سلسلہ جاری رہتے رہتے مغرب میں اب ہمارے ساتھ دماد اطار بھی موجود ہیں اور آپ کی کالس کا بھی سلسلہ ہے ہم نے ابھی کالس کا نمبر بھی اگر ہو تو وہ چلا دیا جائے اور آپ اس پہ اس نمبر پہ جو اس وقت سکرین پر دیکھ رہے ہیں اور اسکرین اس پر ایس ایم ایس کا نمبر بھی دیا جا رہا ہے اور کال کا بھی نمبر دیا جا رہا ہے اپنے تاثرات وغیرہ آپ ایس ایم ایس بھی دیجیے یقیناً آپ سوال کرنا چاہیں گے تو وہ ایس ایم ایس کے ذریعے نہیں آپ کال ریکارڈ کروا کر سوال کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کچھ آپ کے خواہش ہوتی ہے نادشری سننے کی تو ہمارے حافظ آپ نات خان بھی آپ نات کی فرمائش بھی کر سکتے ہیں ساتھ مزید نات خان بھی ہمارے ساتھ موجود ہے اور تلاوت تو ابھی انشاءاللہ شاء اللہ ہم ان سے سنیں گے اور اس کے علاوہ آپ مزید سوالات کرنا چاہتے ہیں آپ سوالات کیجئے اور اس طرح ہمارے اس سلسلے کے اندر آپ شامل رہیے جس طرح ہم نے مغرب کے بعد آپ کو مغرب سے قبل آپ کو براہ راست قافلہ جو ہمارا تقریباً چار بجے ہم نے دکھایا آپ کو کہ ہمارا ایک مدنی قافلہ جس میں رکنےشورا موجود تھے ان کا ہلکا لگا ہوا تھا وہ ہلکا براہ راست مدنی چینل پر دکھایا گیا اس وقت دوسرے رکن شورا مدنی قافلے کے اندر ہیں اور ان کے یہاں وہاں بیان کا سلسلہ اس وقت جاری ہو چکا ہوگا کیونکہ مغرب کی نماز کے بعد مدنی قافلوں کے اندر بیان کا جو جذب ہوا کرتا ہے اور اس جدول کے بعد ملاقات وغیرہ کا بھی سلسلہ ہوتا ہے تو جس طرح ممکنہ صورت کے اندر ہم وہاں کے قافلے کے مناظر بھی آپ کے آگے نشر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے آئیے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سن کر اس کی برکتوں سے فیض یاب ہوں بسم الله الرحمن الرحيم افحسبوا اننا ما خلقناكم وا ناز شریف سنیں آپ ایک مرتبہ پھر کال نمبر نوٹ کر لیجئے اسکرین اس پر یہ دکھا دیجئے کال نمبر اس نمبر پر آپ کال کیجئے اور پاکستان سے باہر والے مدنی چینل کے ناظرین ڈبل زیرو نائن ٹو کا جن کا کوڈ ہے وہ کوڈ کا اضافہ کریں گے اور اس طرح ہمارے ساتھ کال کی صورت میں شامل ہو سکتے ہیں اور آئیے ہم ناز شریف بھی سنتے ہیں الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلو بارگاہ میں امیر اہل سنت میرے شیخ طریقت میرے باپا حضرت علامہ مولانا محمد الیاس برکاتہم العالیہ کا وہ کلام کہ جس میں آپ نے گناہوں سے نجات اور گناہوں سے بچنے کی اور گناہوں کی عادت نکل جانے کی التجا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی ہے آئیے مل کے پڑھتے ہیں سلام سلام علی علی اللہ علیہ عادت عادت عادت سم لا اللہ رسول گنا ہو سے مجھے ہو جائے نفرت یا رسول اللہ نکل جائے بری ہر ایک حس سس یا رسول اللہ گنہ لمحا بل ہے اب پڑھتے ہی جاتے ہیں نہیں پل salute. में پوش में پوش پوش حواتین حواتین حواتین یعنی امال, آمال کا آمال دار و مدار آمال خاتمے آمال مدار آمال پر ہے اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ دعا کیا کرتے تھے ربی اعنی اللہ عمر زبنی فی سی سبھی وج الموتی بلد رسول یا اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت کا فرما اور تیرے محبوب کے شہر میں میری موت ہو امیر علیہ سنت بھی دعا مانگ رہے ہیں کہ ہمارا ایمان سلامت رہے ہم زندگی بھر سننی رہیں اور مرتے وقت بھی سننی رہیں آئیے مل کر ایک بار پھر اس دعا کو مانگتے ہیں میں ہوں سننی رہوں سننی مروں سننی مدینے میں آقا میں ہوں سننی رہوں سننی مروں ندی میں بکی پاک میں بن جا پت یا رسول اللہ ع رسول اللہ گے تا کرو تار سے یہ دور آفت یا الحبیب صلی اللہ محمد ماشاء اللہ ہمارے ساتھ یوں سمجھے کہ حافظ صاحب بھی آپ اور اچھا ماشاء اللہ آپ کا سلسلے میں اس انداز سے इस بیٹھ کر ناز شریف تو ایک عرصے سے آپ مدنی چینل پر بطلب یوں کہ آپ کی نعتیں سنی ہوں گے مدنی چینل کے ناظرین نے اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ حافظ آپ کا ہونا مدنی آپ کا ہونا نسبت خاندان کی اس کے متعلق بھی مدنی چینل پر یوں سمجھے کہ تعارف ہے تو سب سے پہلے ایک چیز یہ کہ آپ کو ماحول میں قریب آنا کس انداز سے ہوا آپ ماحول میں راوت اسلامی کے کس انداز سے آئے پھر آپ حافظ بنے پھر درس نظامی بھی آپ کا مکمل ہو گیا میں اپنے بارے میں یہ کہا کرتا ہوں بلکہ اکثر اسلامی بھائی جو اس مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے ان کو جذبہ ملا وہ نمازی بنے سنتوں پر عمل کرنے والے بنے اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید کرم کیا تو وہ درس نظامی انہوں نے کیا یا حفظ کیا یا مبلی دعوت اسلامی بنے تو آج میں آپ کے جواب کا یہ سوال کا خلاصہ جواباً عرض کر رہا ہوں کہ جو کچھ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں یہ اپنا اس میں کوئی کمال نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی کی عطا ہے اس کے پہارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کرم ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جنہوں نے اللہ عزیز کی عطا اور محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کے کرم کا ذریعہ بنے وہ ہمارے مرشد ہیں ظاہر ان کی صحبتیں اور ان کی سوچ ہی کی برکت سے بچپن سے رخ دعوت اسلامی ہی کی طرف تھا میں نائنتھ کلاس میں تھا جب سے الحمدللہ میں نے امامہ سجائے ہوا ہے اور الحمدللہ پھر اس کے بعد حص کرنے کا سلسلہ بنا حیدرآباد بابل اسلام میٹرک کے بعد جا اس شروع کیا جی جی تو حیدرآباد سے تعلق ہے اور وہیں پر الحمد للہ المدینہ میں حفظ مکمل کیا اور پھر بابل مدینہ حاضری ہوگی کیا بات ہے پھر جب سے بابل مدینہ کراچی آئے ہیں تو یہیں کے ہو کر رہ گئے باپا نے اپنے قدموں میں رکھ لیا ہے اور اپنے قدموں میں ہی رکھے آش تو میں اس پر اس ش کے مست ایکش بن جاؤں لیکن کچھ کچھ یہ صادق آتا ہے کہ لب پر ناطے پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے اپنے نبی کے گن گاتے ہیں جب سے ہوش سنبھالا ہے جذبہ جو مشاہدہ حافظ ناپ خان پھر اس کے ساتھ مگر نہیں ہونا یعنی دو دو تین تین باتیں ہونے میں ایسا ہے کہ اشعار اب آپ کو جتنے اشعار یاد ہے اس کا شراشی بھی شاید مجھے یاد رہا ہو اب اسی طرح ایک حافظ ہونے کے بعد پھر ایک عام طور پر جب کوئی شخص حافظ ہے تو اس کو اپنی منزل کو بھی دہرانا ہے پھر نعت خان ہے تو عمومی طور پر یہ چونکہ ایک فن ہے نعت شریف پڑھنا بھی اور اچھی نیت سے پڑھنا بھی. یقیناً کار ثواب اور ہمارے بزرگوں کا معمول بھی رہا اب اس میں بھی وقت درکار ہے مشق بھی درکار ہے حفظ کے حوالے سے بھی درکار ہے پھر ساتھ ہی ساتھ آپ یوں دیکھیں کہ اگر کوئی سر درس نظامی پہ جاتا ہے اس کے ابتدائی درجے سے آخری درجوں تک اس کو مختلف قسم کی مشق پہلے وہ سرف پڑھا ہے تو ناحک پڑھا ہے نہیں عربک گرامر پڑ رہا ہے اور کہیں اس کو کچھ حفظ یاد بھی کرنا پڑتا ہے اس کے وہ سمجھے پہاڑے پڑھنے پڑتے ہیں پھر چلتے چلتے چلتے عبارتیں درست کرنی پڑتی ہیں تو اب یہ ایک دیکھا جائے تو دو تین چیزوں کے لیے مینج کرنا ایک کام ہے اس حوالے سے بھی اگر کچھ مدنی فلاپ کے مل جائے اصل یہ کہ نعمتوں کا خوب چرچا کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں امیر اہل سنت کی شکل میں وہ نعمت عطا فرمائی ہے کہ جس کا ہم جتنا چرچا کریں ذکر کریں کم ہے اور اسی طرح امیر اہل سنت کے صدقے و طفیل ہمیں دعوت اسلامی ملی میں تو کچھ بھی نہیں ہوں غافل ترین انسان ہوں بہت سارے ایسے اسلامی بھائی ذمہ داران ہیں الحمد مدنی اسلامی بھائی ہیں مبلغین ہیں جو دن رات کوششیں کرتے ہیں اور الحمد نیکی کی دعوت کی دھومیں مچا رہے ہیں سم تو یوں ہیں تو الحمد یہ ان کا ماحول ہے اور میں آپ کو عرض کروں کہ ہمارے پورے خاندان میں کبھی کسی نے حفظ نہیں کیا تھا سب سے پہلا حافظ میں تھا اسی طرح چونکہ میمن برادری سے تعلق ہے تو ہمارے یہاں زیادہ تر جو ہمارا اپنا آبا اجداد کا جو معاملہ ہے وہ کاروباری طبقہ ہے کاروبار طبقے میں حافظ بھی نظر آتے ہیں مدنی بھی نظر آتے ہیں بھی نظر آ رہی ہے باپا کا کہ میمنوں میں ہیں میمنوں سے ہی تعلق آپ کا بھی بھی خود میمن ہے تو پھر فیضان تو سب سے زیادہ آپ یہ سمجھیے کہ تو ہمارے خاندان میں کوئی عالم بھی نہیں ہوا ہمارے خاندان میں مسجد کا کوئی امام بھی نہیں ہوا الحمدللہ مجھے باپا کے قدموں کی دھول کی برکت سے حفظ کرنے کی بھی سعادت ملی درس نظامی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کرنے کی سعادت ملی نعت بھی باپا نے ہی بنایا اور اسی طرح امامت کی سعادت بھی باپا نے ہی دی الحمدللہ للہ اس میں اپنا جب کمال ہی نہیں ہے تو کیا بیان کیا جائے آپ جس طرح بیان کر رہے ہیں کوئی ایسی بات مطلب آپ سمجھے آپ امیرا علیہ سنت کی شخصیت کے حوالے سے کوئی خاص پہلو جو آپ کی نگاہ کے اندر ہو یہ ایک ایسی بات ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی بہت سے مدنی پول ہو وہ آپ بیان کرنا چاہیں یعنی ایک عمومی شخصیت تو مدنی چینل کے ناظرین نے امیر علیہ سنت کی وہ دیکھی جو مدنی مذاکرہ فرمانے کچھ کچھ چیزہ چیزہ چیزیں جو ہیں وہ دیکھینے میں آئی کو دیکھنا ہونا تو عموماً یہ ہم نے سنا بہت ساری شخصیات کے بارے میں بزرگوں کے بارے میں علماء و مشاہق کے بارے میں سنتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں کہ جب ان کی سیرت بیان کی جاتی ہے جب ان کے بارے میں کچھ لکھا جاتا ہے کچھ کہا جاتا ہے تو ظاہر سب تاریخی ہی کرتے ہیں مثبت پہلو ہی بیان کرتے ہیں سیرت کے پہلو ظاہر لیکن جب کسی کی شخصیت کو تولنا ہو جب کسی کو دیکھنا ہو کہ وہ کس قدر مخلص ہے اور کس قدر باعمل ہے تو اس کی خلوت اور اس کی جلوت یہ دونوں کو مد نظر رکھا جائے جو اس کے مصاحبین ہیں جو قریب اسلامی بھائی ہوتے ہیں یا جو فلاں پیر صاحب ہیں یا فلاں مفتی صاحب ہیں تو ان کے شاگردین ہیں بہت بڑا علامہ صاحب ہیں تو ان کے جو قریب ہوتے ہیں ان سے اگر پوچھا جائے تو صحیح بارے میں صحیح معلومات ہمیں میسر ہوں گی تو اسی طرح الحمدللہ امیر امیر سنت کے قدموں میں رہنے کی سعادت ملتی رہتی ہے تو ہم جیسا میں مدنی چینل کے ناظرین سرچ کرتا ہوں کہ جیسا آپ مدنی چینل پر امیر اہل سنت کو دیکھتے ہیں سنتے ہیں بےآئی نہیں امیر اہل سنت کی خلوت امیر اہل سنت کی تنہائی امیر اہل سنت کے گھر کا ماحول بھی یہی ہے یعنی اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ مدنی چینل پر یا فیضان مدینہ میں یا اسلامی بھائیوں میں آپ کا انداز آپ کا تکلّم کا انداز عمل کا انداز کچھ اور ہو اور گھر میں جیسی سادگی آپ مدنی چینل پر امیر علیہ سنت کی دیکھتے ہیں بالکل ویسی ہی سادگی گھر میں دی ہے الحمد للہ تو دیکھیں یہ ایک عمومی بات ہوئی جس طرح بھی آپ نے بیان فرمائے کہ ایسا معاملہ جو سامنے ہے وہ گھر میں بھی ہے جس طرح کا انداز ہے جس طرح کا آپ کا کردار ہے آپ کا جس طرح گفتگو کا انداز ہے ملنے کا انداز ہے یا جو آپ یہ بات کر رہے ہیں یہ ہو گئی ایک عمومی بات جس سے کسی مخصوص واقعہ پرٹیکولر کسی واقعے کی طرف اشارہ نہیں کیا یہ اچھا ہو کہ آپ کوئی ایسا واقعہ یا کوئی ایسی بات بیان کرے جس کے ذریعے ہمیں یہ مطلب بات آپ کی جو آپ بیان کر رہے ہیں وہ سمجھنے کے لیے آسانی کا سبب بنے کیا آپ نے دیکھا ہو قریب سے کہ میں نے یوں بھی دیکھا اور میں نے اس حال میں بھی دیکھا امیر علیہ سنت کی ایک خصوصیت یہ تو بے شمار خصوصیت وقتاً فوقتاً سامنے آتی رہتی ہیں ہم نگران شعراء کے بیانات سنتے ہیں دیگر ذمہ داران کے بیانات سنتے ہیں وہ مدنی مکتبۃ المدینہ کے جو رسائل بھی آتے ہیں اس میں بھی امیر علیہ سنت کی احتیاطیں ہیں مگر امیر علیہ سنت کا ایک خاص وقت یہ بھی ہے جس کی طرف ابھی میں اپنی یادداشت کے مطابق نشاندہی کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ امیر اہل سنت میں رجوع کرنے کا اور سامنے والے سے اگر امیر اہل سنت کی دانش میں وہ غلط ہی ہے آپ سمجھتے ہیں نا تو چونکہ بطور آج ایسا ہوتا ہے تو امیر اہل سنت فوری طور پر رجوع کرتے ہیں فوری طور پر سامنے والے کی بات کے اس کو فالو کرتے ہیں اس کو مان لیتے ہیں اور سامنے والے کا بلکہ شکریہ ادا کرتے ہیں ایسا کئی بار ہوا ہے میں جنرلی زیادہ کرنا مناسب سمجھتا ہوں ٹھیک جیسے آپ مناسب سمجھنا چاہے اس طرح گفتگو کریں کچھ چینل کے ناظرین کو بھی موقع دے دیتے ہیں بھائی ایک آدھ کال بھی چلا اللہ محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام محمود شہلپور سے بات کر رہا ہوں میں اس وقت آپ کو پہلے نمبر پہ تو سے بہت زیادہ جو خوشی کی بات کی خوشی وہ مبارک ہو اور امیر علی سنت کو ہماری طرف سے بہت, بہت زیادہ سلام ہو جنہوں نے مدنی چینل کھولا ہے اور ہمیں دیکھنے کی سازت حاصل uh. ہوئی ہے اس چینل کی وجہ سے آج ہم اور ہماری پوری فیملی جو ہے نا بہت خوش خوشی خوشی بہت ذوق اور شوق سے یہ چینل دیکھتے ہیں ماشاءاللہ بہت بہت اس چینل چلانے کا بہت, بہت شکریہ محمود بھائی سیال کوٹ سے اور آپ نے مبارکباد دی مدری چینل کے حوالے سے اور اسی کے ساتھ اگر اور بھی کوئی کال ہو تو وہ بھی چلائیے محمد پنڈی بڑھیا سے افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے یہ آپ سے سنا دیں اور تمام السلام علیکم وعلیکم السلام نام آپ کا سمجھ میں نہیں آیا اور شروع کی شاید گفتگو سلام تھا یا نہیں تھا محمود بھائی کا بھی سمجھ میں نہیں آیا لیکن یہ کہ آپ نے جو کلام تھا بٹیا سے زبیر اتاری پنڈی سے آپ کا فون آیا اور آپ نے کلام کی فرمائش کی محمود بھائی نے سیال کوٹ سے مبارکباد دی اور مدنی چینل کیے کھلنے پر اب تین سال ماشاءاللہ ہو چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا یا بہت کچھ آپ اس سے سمجھ پائے فیضیاب ہوئے وہاں دوسروں کو بھی دعوت دیجیے اور مدنی چینل عام کیجیے اور آپ کی فرمائش پر ہم ایک کلام بھی سن لیتے ہیں چند اشار آپ اس کلام کی بھی سنا دیجیے شدی صلو محمد وبارک وسلم افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے کا شائے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے کاشائیں بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے الفت ہے مجھے گیسو قمدار نبی سے پت ہے مجھے گیسو کم دار نبی سے ابرو پلک سے رخ نبی سے ابرو پلک آنکھ سے رخ سار نبی سے رخ نبی سے بیمار کیوں مایوس ہے تو حسن یتی سے بیمار کیوں مایوس ہے تو حسن نیتی سے, سے دم جا کے کرا لے کسی بیمار نبی سے دم جا کے کرا لے کسی بیمار نبی سے بیمار نبی سے, بیمار نبی سے, بیمار نبی سے اے زائر یہ دعا کر میرے حق میں ایسائر طے باں یہ دعا کر میرے حق میں مجھ کو بھی بلاوا ملے در نبی سے مجھ کو بھی بلاوا ملے در نبی سے دربار نبی سے اتار ہے ایمان کی حفاظت کا سوالی تار ہے ایم کی حفاظت کا سوالی خالی نہیں جائے گا یہ دربار نبی سے خالی نہیں جائے گا یہ دربار نبی سے دربار نبی سے افسوس بہت دور ہو گلزار نبی سے کاشائے بلاوا مجھے دربار دربار نبی سے دربار نبی سے, سے, سے, سے سلحمی صلی اللہ تعالی علی محمد عدم صاحب مدنی چینل کے ناظرین اس وقت میرے آگے کتاب نیکی کی دعوت موجود ہے اور نیکی کی دعوت شیخ طریقت امیر سنت کی یہ تصنیف جو کہ فیضان سنت کا حصہ ہے چھٹا باب ہے لیکن یہ نیکی کی دعوت کا حصہ اول ہے آگے بھی انشاءاللہ اللہ ان شاء اللہ ارس سے آئیں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کی مکمل تکمیل بھی ہوگی اور جہاں میرے پاس یہ کتاب موجود ہے وہ نیکی کی دعوت کے لیے الحمدللہ للہ ارس وجل دعوت سامی کے میدانی قاطل رائے خدا اس وجن میں سفر کرتے ہیں اور چاند راتوں میں بھی دعوت سامی کے میدانی قافلے رائے خدا اسدل میں سفر کرتے ہیں نہ صرف باب المدینہ عالمی مدانی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ سے بلکہ باب المدینہ ہی کے مختلف مقامات سے اور الحمدللہ دعوت اسلامی کا جو ہفتہ وار اجتماع ہے وہ رمضان المبارک کے علاوہ کیونکہ رمضان المبارک میں تو باب المدینہ میں کئی مقامات پر یہ جتماع شروع ہو جاتا ہے سات مقامات پر اب ہوتا ہے اس کے علاوہ پاکستان بھر کے مختلف مقامات میں بھی اجتماعات کا سلسلہ ہوتا ہے اور وہاں سے مدنی قافلوں کا سفر کا سلسلہ ہوتا ہے تو چاند رات کو مدنی قافلے نہ صرف آرمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سفر کرتے ہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے مزید باب المدینہ کے مختلف علاقے اور ساتھ ہی ساتھ بابل مدینہ کے علاوہ پاکستان بھر سے اور پاکستان سے باہر سے بھی جو ہمارے جتنے ممالک پاکستان کے علاوہ جہاں دعوت سلامی کے مدنی کاموں کی ترکیب ہے اور دعوت اسامی کا پیغام اس وقت دنیا کے مل تک پہنچ چکا اور ایک سو تریسٹھ کم ایک جو میں نے کہا ہے وہ امیر السنت کی یہاں بھی عادت کریمہ یہ ہے وہ کسی نے نسبت کا عدد اب وہ فرماتے ہیں کہ جب وہ بھائی باندھ میں بولا گو ایک مرتبہ ایک مکان پر آپ ترغیب جلا رہے تھے کہ عدد اچھا ہے اس عدد کو بولا جائے جب آپ کو پتا ہے اور ایک اسلام بھائی نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ ہمارے نبے اسلام بھائی نے رائے خدا میں سفر کیا ہے اب میں بانوے کیسے بولوں تو آپ نے اس کا طریقہ بولا دو کم بانوے بولے مم. تاکہ وہ عدد مبارک مم. عدد جو ہے وہ کا ذکر, ذکر ہو جائے وہ بہت ہی یعنی اس وقت چونکہ میری توجہ اس طرح بالکل بھی نہیں تھی اور مجھے وہ سوال ایسا لگا کہ واقعی یار یہ تو بہت زبردست سوال کیا ہے تو جواب دینے والا بھی زبردست تھا اس نے اپنی شان کے مطابق جواب دیا تو اس انداز سے متبرک الفاظ اور حروف کو ادا کرنا چاہیے یہ بھی کسی کی ادا کا ذکر ہو گیا جو تک اعداد کو, کو جزاک اللہ خیرا کو بھی کو بھی جزاک اللہ خیر تو اب ساتھ ہی ساتھ یہ مدنی کافلے سفر پر ہیں اور ہم نے آپ کو ایک مدنی قافلہ دکھایا بھی تھا اور عنقریب ہم آپ کو دوسرا مدنی قافلہ بھی دکھائیں گے جیسے ہی ہمارا مطلب ترکیب ایسی ہوگی وہ یوں سمجھے جیسے اشارہ ملے گا ہم آپ کو دوسرے قافلے میں پہنچا دیں گے پھر مزید ہمارا یہ بھی ذہن ہے کہ آپ کو اور بھی مدنی قافلے دکھائے جائیں اور اس انداز سے ہمارا سلسلہ جاری رہے گا صلو علی صلی اللہ تعالی علی محمد ویسے تو ذاتی سوالت بڑے سوچ سوچ کے کرنے چاہئیں بڑے بہرحال کبھی کبھی موقع ہوتا ہے تو کر لیا جاتا ہے نہیں آپ کی ایک رشتے داری یا میرا کے ساتھ ہے تو آپ کیا پہلے سے ہی رشتے دار تھے یا مطلب ایسی کوئی صورت میں رشتے داری ہوئی ذات پر کوئی شعر تصور میں لا رہا تھا ذات پر تو نہیں اوقات پر ایک شعر آ گیا آپ اللہ میں کیا اور کیا میری حقیقت سب کچھ ہے اتار کی قسمت میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو کھوٹا سکا جو ہوتا ہے نا اسے چلا لیا جائے تو یہ تو کھوٹے سکے کا کوئی کمال نہ ہوا نا کھوٹا سکا چلا دیا وہ کھروں میں وہ بھی ساتھ شامل ہو گیا یہ اکثر اسلامی بھائی مجھ سے پوچھا کرتے تھے پوچھتے بھی ہیں شروع شروع میں تو بہت زیادہ پوچھتے ہیں کہ باپا بھی یقین کرے یہ باپا کی حیا کا تقاضا ہے اور اس سے ہمیں بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ باپا بطور داماد میرا تعارف نہیں کرواتا باپا کو آپ نے بھی سنا ہوگا کہ باپا جب تعارف کی ضرورت پیش آتی ہے تو باپا یہ ہی فرماتے ہیں کہ یہ میری نواسیوں کے ابو ہیں تو اس طرح مطلب یہ باپا ذہن دیتے ہیں کہ حیا جو ہے یہ ایمان سے ہے اور یہ حیا بہت بڑا ایک وصف ہے بہت اعلیٰ وصف ہے اللہ کرے ہمیں بھی حیا سے حصہ ملے ہم بھی حیا دار بن جائیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیا کے صدقے میں ہم بھی حقیقی بانوں میں با حیا بن جائیں تو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت میرے پیر صاحب پہلے تھے میں ان سے مرید تھا جیسے میں نے بتایا کہ میں کم بیش بچپن سے ہی رغبت تو ہے ناچے پڑھا کرتا تھا اسکول میں اور محفلوں میں مجھے میری والدہ نے ایک نعت سکھائی تھی وہ انشاءاللہ اس کے ایک شعر میں سنا دوں گا پہلے بات مکمل کر لوں تاکہ ان کی بھی دل جوئی کی نیت سے تو میں چونکہ ماحول میں تو تھا میرا یا ہمارے خاندان کا امیر اہل سنت کے خاندان سے ظاہری رشتہ کوئی بھی نہیں تھا چونکہ میمن وہ بھی تھے میمن ہم بھی تھے اور میمنوں میں بھی بہت ساری برادریاں ہیں تو میں امیر اہل سنت کا جو گھرانہ ہے وہ کتانہ گاؤں جو ہند میں ہے گجرات میں اس سے تعلق رکھتا ہے اور ہمارا بھی کتیا شریف کے قریب ہی گاؤں ہے کیشود اس سے تعلق رکھتا ہے تو کیشود اور کتیا صرف یہ ایک تعلق تھا یہ بھی دور کا ایک تعلق تھا اور پہلے ایک روحانی رشتہ تھا پھر یہ ظاہری رشتہ ہوا اچھا میں اپنے بارے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ میں نہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی اس رشتہ داری کے قابل تھا نہ ہوں اللہ کرے انشاءاللہ ہو جاؤں گا انشاءاللہ کبھی نہ کبھی تو ہو جاؤں گا انشاءاللہ شاء تو میں بتا رہا تھا کہ میری والدہ نے مجھے بچپن میں آپ کے سوال کا جواب ہو گیا نا کہ رشتہ داری بظاہر نہیں تھی اگر آپ اجازت دیں تو ان کی دل جوئی کی نیت سے میں یہ نعت کا شعر سنا دوں جو سب سے پہلے انہوں نے بچپن میں مجھے سکھائی تھی علی الحبیب <coughs> مجھ کو تیبان بولانو شاہی زمانی مجھ کو تیبہ میں بولا نو شاہے زمانی دل کی حسرت یہ نکالو شاہ دل کی حسرت یہ نکالو شاہ شاہِ شاہ ضمنی آ قیمتنی مجھ کو تیبہ میں بلا لو شاہ ضمنی ڈگر ڈگر اور نگر نگر پھرتا ہوں مارام ڈگر ڈگر اور نگر نگر پھرتا ہوں مارا مارا مجھ دکھیا کا اس دنیا میں کوئی نہیں سہارا تم ہو سینے سے لگا لو شاہنی مجھ کو تیبہ میں بلا لو شاہ زمانی دل کی حسرت یہ نکال لو زمانی شاہ زمنی کی حسرت یہ نکالو نکاللہ بس آئیے مذہبی چینل کے ناظرین کو ہم قاتل والوں کی وارگاہ میں لے چلتے ہیں سلو الحبیب صلی اللہ تعالی ادام محمد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 الحمد الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ مدنی قافلہ آج عید الفطر کے دن عالمی مدنی مرکز سے یہاں باب مدینہ کے علاقے الیون ڈی کے گلشن اقبال کے علاقے ڈی کے فیضان اطار مسجد میں یا رسول کا مدنی قافلہ یہاں موجود ہے الحمدللہ امیر علیہ سنت دعد برکات مالیہ کے صدا پر لبے کہتے ہوئے آشقان رسول سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں آشقان رسول نے مدنی قافلہ میں سفر کیا ہے یہ مدنی قافلہ بھی یہاں باب المدینہ کراچی میں عالمی یعنی باب المدینہ کراچی کے اس گلشن اقبال کے علاقے میں فیضان اطار مسجد میں آیا ہوا ہے اس قافلے میں آشقان رسول آج پورا دن یہاں جدول کے مطابق ترکیب رہی نماز عید بھی انہوں نے یہاں ادا کی ان آشقان رسول کی یہ قربانی ہے کہ الحمدللہ اس میں کئی وہ تعداد ہے جنہوں نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں احتکاب کیا اور احتکاب کرنے کے بعد چاند رات کو اپنے گھروں کی طرف نہ گئے بلکہ الحمد راہ خدا میں مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی سعادت حاصل کی ہے اور یہ عاشقان رسول یہاں پہنچے ہیں عید الفطر کی نماز بھی یہاں مسجد میں آ کر ادا کی ہے قافلے کا جدول چلا ہے عصر کی نماز کے بعد اسی علاقے میں علاقائی دورہ نکی کی دعوت کی دھومیں مچی مغرب کی نماز کے بعد سنتوں بھرا بیان ہوا بیان کے بعد اس طرح بھائیوں نے اپس میں ملاقات کی اور مدنی قافلوں کے لیے نیتیں کروائی گئی میٹھے میٹے اسلامی بھائیو یہ عاشق نے رسول یہاں مدنی قافلے میں شامل ہے انشاءاللہ شاء ابھی ان کا جذبہ ہے جو ہمیں امیر سنت دامد برکات مالیہ نے ہمیں مدنی مقصد دیا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاء اللہ اس مدنی مقصد کے تحت الحمد للہ اسلامی بھائیوں کی کوششیں جاری ہیں اور اس مدنی مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنی اصلاح کے لیے مدنی نامات پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے الحمد اس مدنی قافلے میں ایسے آشقانی رسول بھی موجود ہیں جنہوں نے چھبیس ماہ کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی نیت کی ہے الحمدللہ ان کا قافلہ جاری ہے دیگر اسلامی بھائی بھی نیت کر رہے ہیں تو پیارے میٹھی اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین یہ آج رسول کی قربانی ہے کہ عید کے دنوں میں عید کے دن میں بھی الحمد یہ عید کے دن راہ خدا میں مدنی قافلوں میں شامل ہیں آپ بھی ہمت کیجئے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے اور دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے اپنی آخرت کی تیاری کیجئے الحمدللہ یہاں استعمال بھائی پر ازم ہے جو ہمیں امیر علی سندنت نے مدنی نعرے ادا کیے ہیں کہ خلاف جنگ غیبت کے خلاف جنگ نہ ہم کریں غیبت کریں گے نہ سنیں گے نہ غیبت کریں گے نہ سنیں گے نہ غیبت کریں گے نہ سنیں گے محبتوں کے چور محبتوں کے چور مدینہ مدینہ, مدینہ انشاءاللہ انشاءاللہ علی الحبیب انشا اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد بیٹے بٹے صاحب اور مدانی چینل کے ناظرین ہمارا یہ سلسلہ اسی انداز سے جاری ہے اور غالباً ساڑھے آٹھ بجے دعوت اسلامی کی خبروں کا وقت بھی ہے اور اسی طرح پھر آزان کا بھی جدول ہے جس طرح جدول بیان کیا جائے گا اس کے مطابق آپ کو انشاءاللہ یہ خبروں کی اور باقی ترکیب چونکہ خبریں پہلے جو دعوت اسلامی کی خبریں نشر کرنے کا وقت ابھی پچھلے دنوں تک آٹھ بج کے پچاس منٹ تک جاری رہا اور وہ چونکہ رمضان کا جدول رمضان کا جدول ہوتا ہے یعنی وہ جدول ہوتا ہے جس میں ہم گھڑی کے پاون نہیں ہو پاتے نماز کے اوقات کار سے ہمارا جدول ہوتا ہے اب یہاں تراوی ہو رہی ہے تو وہ ہمارا وقفہ ہوگا وہی وقفہ ہوگا جو تراوی کا وقفہ ہے وہی وقت ہوگا جو شعری کا وقت ہے اسی میں شعری کی جائے گی جو افطار کا وقت ہے اسی میں منائے جاتے افطار ہوگی اسی طرح مدنی مذاکروں کا جو وقت ہے وہ باد نماز عشا اور بعد نماز ظہر ہوا وہ تو گھڑی کے اوقات کار کے مطابق ہماری ترکیب رہی کہ چار بجے سے جو ہے وہ سلسلہ ہمارا زور کے بعد کے مذاکرے کا شروع ہو جاتا تھا اور اذان اثر تک ہوتا تھا تو اس انداز سے ہمارا سلسلہ جاری رہا جس کی وجہ سے دعوت اسلامی کی خبروں کا وقت آٹھ بج کر پچاس منٹ تک رہا اور اب یہ خبروں کا وقت آٹھ بج کر تیس منٹ کے تی قریب رہا اور اسی کے قریب ہمارے آزان عشاء کا وقت بھی ہے اور اسی طرح ہمارے مطلب یہ سلسلہ چلتا چلا جا رہا ہے ساتھ ہی ساتھ آج عید کا دن ہے بڑے پھل ہوتے ہیں بڑے فروٹ ہوتے ہیں کئی کچھ کھانے کو ہوتے ہیں کھانے والے تو کھا لیتے ہیں لیکن سنبھالنے والے کیسے سنبھالتے ہیں آئیے آپ کو امیر علیہسنت کا ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں کہ ہمیں پھل کس طرح سنبھالنا چاہیے کیلا وہ آپ کھائیے اور سنبھالنا بھی سیکھیے مدنی چینل آپ کو سکھانا سنبھالنا سکھاتا ہے امیرہ علیہ سنت کی زبانی اس مدنی گلدستے کو دیکھنے کی سادت پائیے حبیب صلی اللہ تعالی تو اس طرح رکھنے سے یہ نچلے حصے پر کینے کا غذا پڑتا ہے اس سے پچک جاتے ہیں پچک جاتے ہیں جلدی ناراض ہو جاتے ہیں یعنی کہ سر جاتے ہیں اور ظاہر کہ اس کی کوالٹی جو ہے تو خراب ہو جاتی ہے ریڈیو پر دیکھا ہے ریڈیو پر بھی اسی طرح وہ ریڈیو پہ لٹکاتے ہیں ریڈیو پہ کیا وجہ ہے یہ اسی لیے کہ یہ ایک نوک اور یہ اس گچھے کا سرا اس میں بیچ پر وزن نہیں پڑتا ریڈیو نہیں گرستا تو اب یہ کیلے جو ہے یہ ستھرے رہتے صاف رہتے پچکتے نہیں ہیں اور جو دکانیں ہوتی ہیں ان میں یہ کے رکھتے تو اس طرح بھی یہ محفوظ رہتے ہیں اور اسے اس اگر کھلا رکھا جائے توڑ کر تو اس کا اور کوئی, کوئی نقصان ہے اب وہ توڑتے اس طرح جیسے کہ عام طور پر اس طرح توڑتے, توڑتے تو اب اسی وقت کھانا ہے تو <todak> अब <todak> अब اس طرح توڑنے میرے نہیں ہے اور اگر رکھنا ہے نا تو اس کو اس کی ڈنڈی سمیت توڑا جائے یہ ڈنڈی چھری سے ہمیں صحیح ہاتھ سے نوچا ہوا دشوار ہوتا تو یہ ڈنڈی سمیت اگر یہ کیلا پھٹا نہیں پکا ہے نہیں ہے تو ڈنڈی سمیت اس کی کوالٹی برقرار رہے گی ورنہ یہ سروے کا اندیشہ ہے یاداگر نہیں رہے گا یہ بند ہونا چاہیے الحمدللہ للہ آپ نے یہ ہمیں کیلے رکھنے کا بڑا عمدہ طریقہ عطا فرمایا کیا کیلے کھانے کا بھی کوئی طریقہ ہے جب بھی کوئی حلال چیز کھائے تو بسم اللہ پڑ کے کھانا چاہیے بسم تو کیلے کا چھلکا تو نہیں کھایا جاتا تو اس کو چھیلنے کا البتہ طریقہ رکھا لے اس کا بھی طریقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہی جانتے ہیں کہ کس طرح یہ ہیں بسم اللہ بسم اللہ، بسم اللہ،, بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ یہ چل گیا اب اس کو بسم اللہ پڑھ کے ہس میں ضرورت دانتوں سے کاٹ کر کھائیں چاہے چھری سے کاٹ کر کھائیں اور بعد میں یہ چھلکے ہمارے یہاں پھینک دیے جاتے لیکن ہم چھوٹے ہوتے تھے نا تو ان دنوں اس ہمارے ملک میں کیلوں کی پیداوار یا تو نہیں تھی یا بہت کم تھی سی لنکا میں میری بڑی بہن وہاں کرتی دیا اب ہو گئی لیکن ہمارا خاندان وہاں سری لنکا میں ہے تو ہم چھوٹے تھے چولہے وہاں سے کبھی کبھی بب کبھار کو پیسنجر لاتا سوغات میں تو ہم کو ٹکڑا ٹکڑا ملا کرتا تھا تو اس کو چیل کے ہم شوق سے تھوڑا جڑا کھاتے اور چھل کے اچھی طرح چاٹ جاتے تھے بچے کے جب تو وہ تب سے وہ سے ذہن بنا ہوا ہے یہ تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ وٹامن پھل ہو سبزی ہو ان میں وٹامن ہوتے ہیں چھلکوں کی طرف ہوتے ہیں اناج جیسے دالیں پالش کر دیتے ہیں تو وہ پالش کی وجہ سے جیسے کہ مسور کی دال تو اس کا چھلکا اتار دیتے ہیں چنے کا چھلکا اتار کے کھاتے ہیں تو وہ ایک غذائیت کا حصہ جو وہ ضائع ہو جاتا ہے تو میں تو کوشش کرتا ہوں کہ چھلکا کیلے کا بھی وہ دانتوں سے کرید کر تھوڑا تھوڑا حصہ چاٹ لیتا ہوں لیکن ہو سکتا ہے مناسبت کر لینا چاہیے عوام میں تو کوئی فلم ایکٹر کرے تو شاید یہ فیشن چلے ہم جیسا کرے گا تو مولانا اتنی لالچ ہے کہ یہ چھلکا بھی نہیں چھوڑتا کیونکہ اتنا میں چائے پھی تھی تو چائے کا پیا رقاب اور صاف کی تھی تو کچھ مجھ... یہ ہوٹل کا واقعہ ڈاؤ دشا میں کا نیا نیا سلسلہ تھا اولین مرکز گلزار حدین میں جب اجتماع ہوتا تھا تو کچھ لڑکے بیٹھے ہوئے تھے ٹیبل کرسی پہ برابر میں ان کو مستی سوجی اور مجھ پہ حضرات ذرا وغیرہ شروع کیا مولانا اور کیا گنگوا دے وغیرہ کیا پیادا کھا جاؤ گے اب کیا آوازیں کسی بار کچھ چھوڑ خانے کی عمر تو میری الحمدللہ پرانی عادت ہے کہ لڑنا یا گالی گلوچ یا ان کے بالکل لینے کے بھیڑ جانا یہ میں اٹھا اپنی نشست سے السلام علیکم کر کے ان کے اب جب میں نے ان کو پیار دیا نا مولانا بیٹھو بیٹھو میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا میں نے ان کے ساتھ کوشش ان پر کی ان کو سمجھایا کہ چائے کی کمی یا ہرس کی وجہ سے ایسا نہیں کیا بلکہ حدیث شریف ہے کہ تم نہیں جانتے کھانے کے کس حصے میں برقت ہے خطرہ برکت لے کر چلا جائے وغیرہ اب کیا سمجھا کیا الفاظ ہے یاد نہیں اس طرح کچھ بالکل بےچارے پانی پانی ہو گئے تھے اور اجتماع میں حاضری کی دعوت دی ان کو گزار دن میں اجتماع ہوں جمعہ رکھتی اجتماع کے بعد کا یہ قصہ ہے ایسا یاد پڑ رہا کہ ان میں سے بعض اجتماع میں آئے تھے پھر اب ہم لڑے اڑی کرے اپنی ہوشیاری ستائے کہ ہم کو بےو کوشش سمجھتے ہو کہ مولانا کو ماما سمجھتے ہو تو پھر ان کی اسلام اسلامی ہوگی وہ زیادہ ہنسیں گے ایک بت سے اسے انقرا کی کوشش مبلک کو جہاں بھی رہے مبلک ہونا چاہیے چاہے گھر ہو دکان ہو بازار ہو گلزار ہو جہاں بھی ہو اب تو ہوٹل کے ماحول کو بھی پسند ہوٹل میں نہیں جاتے وہ پرانی بات کر رہا ہوں کہ وہ چائے پینے کے لیے وہ اجتماع کے بعد میں گیا تھا ہوٹل میں جانا بھی نہیں چاہیے تو so, ابھی کبھی کبھار آدمی چلا جائے کسی اور ملک میں سفر پہ ہو یا یہاں بھی کوئی ایسا علاقہ ہو اور کوئی صورت بن جائے تو گانے نہ بج رہے ہوں وہاں پر تو اپنا مقصد پورا کر کے اٹھ جائے بہتر یہ کہ وہ خریدا ہوا کھانا جو ہے نا وہ بازار کا کھانا یہ مطلب بہتر نہیں ہے اس کا کھانا لیکن ناجائز بھی نہیں ہے <سلام> مرشد دار مرشد دار صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد عید کا دن ہے آئیے اسی مناسبت سے شیخ تریقت میلسنت کا کلام سنتے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ وبارک و باد رم ضان عید ہو پی ہے رب کی رحمت مزید ہو پی ہے رب کی رحمت مزید ہو پی ہے, ہے جس کو آ کی دید ہوتی ہے جس کو آقا جس کو آقا کی دید جس کو آقا کی دید ہوتی ہے اس پہ قربان عید ہو ہے اس سے قربان عید ہوتی ہے روزہ فورو خدا کی کنارسی سن لو لو تم پر شدید ہوتی ہے عید کے دن عمر یہ <millimeters> رو روکے عید کے عمر یہ رو روکے بولے میک ہوتی ہے بولے مے کون کی ریگ ہو سبھی کہہ رہے کہ آج عید ہے آج عید ہے اور وہ سنے عید منائی بھی ہے لیکن جو بے نمازی ہے جو جس نے روزے نہیں رکھے اس کے بارے میں ابھی ریل سننے کیا فرماتے ہیں بے نمازوں کی روزہ خوروں کی بے نماز کون کہتا ہے عید ہوتی ہے بے نمازوں کی اور روزہ خوروں کی عید نہیں ہوتی تو پھر عید کس کی ہوتی ہے فرماتے ہیں جس کو آکا مدین بلوائے جس کو کو آک مدین پلوائے اس مسلمان کی عید ہوتی ہے اس مسلمان کی عید ہوتی ہے عید عطا اس کی ہے جس کو عید, आतار, عید اتار عید آ اس کی عید اطار اس کی ہے جس عز کو خواب میں ان کی دل ہو ہے اب ان کی دید ہوتی ہے باد ر مضا نو تی ہے میرے رب کی رحمت مزید ہوتی ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علی آل محمد مدنی چینل پر بھی آدھانیں بابر ودینہ میں آدھانیں عشاء کا وقت ہو چکا ہے آئیے مدنی چینل پر آدھان سننے کی سعادت حاصل کریں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ آل محمد علی محمد الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ رحیم اصلاۃ وسلام کا رسول ولی يا حبیب الله اصلاۃ وسلام و علئی کا نبی واحد علی کا يا کا الله میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ ماہ رمضان المبارک گزارنے کے بعد عید الفطر کے یہ گھڑیاں شروع ہو گئیں اور آج پاکستان اور دنیا کے کئی ممالک میں عید کا دوسرا دن ہے الحمدللہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سمیت متعدد مقامات پر آج شب جمعہ کا ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع بھی ہوا اور الحمدللہ مبلغین نے اس میں بیانات بھی کیے اور ذکر و دعا میں بھی اسلامی بھائی شریک ہوئے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو جہاں الحمدللہ ہم نے مدنی چینل کے ذریعے ماہ رمضان المبارک کی برکتیں اور سعادتیں یہ حاصل کرنے کی کوششیں کی ہیں وہیں مدنی چینل اپنے دیکھنے والوں کو اپنے سننے والوں کو عید الفطر اور عید کے دنوں کے ساتھ ساتھ پورے بارہ ماہ میں مختلف سلسلے لے کر ان کے درمیان حاضر ہو جاتا ہے اور بہت ساری چیزیں بہت سارے مدنی پھول سن کر سیکھ کر اسے اپنی زندگی میں ہم نافذ کر کے بہت ساری دنیاوی اور اخروی برکتیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں تو اسی سلسلے کا الحمدللہ یہ برائے راست سلسلہ فیضان عید الفطر یہ آپ مدنی چینل پر ملاحظہ کر رہے ہیں آئیے تلاوت قرآن پاک سے اپنے اس سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسلانی ویلا آ شہدی الرحیم سلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخارج هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُبَيِّنَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ يُصَدِّقُ لَهُم مَّا فِي تقبل مٹھے مٹھے اسلامی مدنی چینل کے ناظرین ذکر ہیں جب تک نہ مذکور ہو حسن نمکین والا ہمارا نبیب نبی صلی اللہ تعالی علی محمد وبارک و و وسلم جیسا کہ آپ اس سلسلے میں دیکھتے رہے ہیں کہ متعدد اسلامی بھائیوں کے ریکارڈڈ سوالات بھی اپنی سلسلے میں ہم شامل کرتے ہیں تو کئی اسلامی بھائی نعتوں کی فرمائش بھی کرتے ہیں آئیے آپ کے آپ کی طرف سے آئے ہوئے آئی ہوئی ریکارڈڈ کال سے ہی ہم سنتے ہیں کہ آپ کون سی نعت سننا چاہتے ہیں سوال سنا دیجئے وعلیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میں باب المدینہ سے بات کر رہی ہوں بہت اچھا لگتا ہے بھی بہت مجھے علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السّلام اللہ وبرکاتہ جی مدنی منی کی فرمائش مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس وبارکم وسلم مرحب چلیں گے شہ ابرار کے پاس پاس مرہبا جی چلیں گے شہر اب کے پاس انشاءاللہ شاء پہنچ جاگے گے سرکار کے پاس پر مجھے وہ جب امیر اہل سنت نے اس کو تحریر فرمایا چند مدینہ کا سفر تھا آپ جو ہمارے ساتھ تھے سن دو ہزار دو کا یہ واقعہ ہے اور حج کے بعد امیر اہل سنت نے کہ جذبات جو ہیں مدینہ جانے سے قبل انتظار ہے جب حاجی حج کر لیتا ہے انتظار رہتا ہے وہ اپنے لمحات اور دن گزارتا ہے مدینے جانے کے لیے پھر عاشق ہو اور عاشق بھی ایسا ہو جسے عاشق مدینہ کے نام سے پکارا جاتا ہو آپ نے یہ کلام لکھا اور اس وقت ہمارے قافلے میں نگرانی کابینہ بھی شامل تھے حاجی محمد شاہد حتانی سلاما اب مدینہ طیبہ کا سفر ہے اسلامی بھائی تیار ہے اور بس بھی آ چکی ہے اور سامان یعنی سامان مدینہ جو ہے سفر مدینہ کا سامان بس پر لادا جا رہا ہے اور جب بالکل بس پر سامان تیار ہو گیا اور بس یوں سمجھیے کہ کچھ دیر کے بعد روانہ ہوا چاہتی ہے اسلامی بھائی سب تیار ہے سب باتیں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کیا کیفیات تھی کیا جذبات تھے اس وقت اور جب یہ پہلی ورتمانات پڑھی گئی اور یہ کلام آپ نے نگرانی کابینہ کی خدمت میں پیش کیا آپ نے اس وقت اس کلام کو پڑھا اور اس کا شروع کا جو مقتہ تھا متلا جس کو کہتے ہیں متلے میں مرحبا آج چلیں گے کی جگہ تھا آج شب بدھ ہے آج شب بدھ ہے چلیں گے شہ ابر کے پاس تو شب بدھ تھی اور امیر علیہ السلم کلام کو تحریر فرمایا مدینے جانے سے قبل پھر نگران کابینہ کو دیا پھر نگران کابینہ نے جب اس کو پڑھا مدینے کی بس تیار ہے سامان تیار ہے سارے حاجی موجود ہیں اور عاشق مدینہ ان کے ساتھ موجود ہیں اور نگران کابینہ کی پرسوز آواز میں مرحبہ آج چلیں گے آج شب بدھ ہیں چلیں گے شہ ابرار کے پاس انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس وقت جو یہ کلام پڑا گیا اور جو چل مدینہ کے رفقا تھے جو شرکا تھے ان پر جو کیفیت تھی حقیقت یہ ہے کہ وہ لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی میں آپ کی بات کو مزید کنٹینیو کروں گا थो. کیونکہ امیر علیہ سنت امام اہل سنت سے بہت زیادہ عقیدت رکھتے ہیں اور آپ نے کئی مدنی مذاکروں میں بھی امیر علیہ سنت کے ان تاثرات کو مدنی چینل کے ناظرین نے بھی دیکھا اور سنا ہوگا تعارف امیر علیہ سنت میں بھی امیر علیہ سنت کے ان مناظر کو دکھایا گیا ہے امام اہل ام سنت کا وہ کلام شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و زفر کی اور وہی کچھ انداز یہاں بھی نظر آتا ہے اور امام اہل سنت نے وہاں ان ساری چیزوں کو ذکر کیا جس جس کی وجہ سے بندہ طبت اللہ المشرف کے قریب ہوتا ہے حتیم کو بھی بیان کیا تو حجر اسود کا بھی ذکر کیا وہ کالک جبی کی سجدائے در سے چھڑا ہوگے مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حضر کی ہے اور آگوں شوق کھولے ہیں جن کے لیے حتیم وہ پھر کے دیکھتے نہیں یہ دھن کدھر کی ہے اور اسی طرح ان چیزوں کو ذکر کر کر کے امام اہل سنت مجد دین و ملت پروانہ رسالت اشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان نے اپنے اس کلام کو مکمل کیا اور امیر علیہ سنت کو دیکھتے ہیں تو کیونکہ آپ مناجات کی طرف بھی جاتے ہیں اور استغاثہ بھی پیش کر رہے ہیں تو سرکار کی بارگاہ سے چونکہ سب کچھ ملتا ہے اللہ کی عطا سے اور اللہ تبارک کا تعالی عطا فرمانے والا ہے خود بخاری شریف کی مشہور روایت ہے ان نما انا کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ تبارک کا تعالی عطا فرمانے والا ہے تو سرکار کی عطا سے ملتا ہے تو پھر وہ استغاثہ کر رہے ہیں کہ دونوں عالم کی ڈھلائی کا سوالی بن کر ایک بھکاری ہے کھڑا کے کے دربار کے پاس تو بابو اس واقعے کو تھوڑا کنٹینیو کیجیے گا آپ کچھ بیان فرما رہے تھے ایک تو جو آپ کی بات ہے اس کو یہ کہ امیر علیہ سولنگ یہ ادا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے فنا حمل کو کیسے کیا سبحان اللہ. تو جیسے کہ بیت کا انداز ہے تو کوشش ہوتی ہے جب آپ بیت کراتے ہیں تو یا دعا مانگنے کا انداز ہے عیسائی شراب کا انداز ہے تو اس میں آپ فالو کرتے ہیں اعلیٰ حضرت کو سبحان اور بلکہ ہر ہی معاملے میں کہ کوشش ہوتی ہے کہ اعلیٰ حضرت کا اس میں عمل کیا تھا اور جو عمل ہوتا ہے اس پر آپ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں خود ہی فرماتے ہیں کہ میں شراپا فیض رہنا ہوں سبحان تو وہی کلمات کو بھی برقرار رکھتے ہیں کہ جو کلمات اعلیٰ حضرت نے کہے ہیں اگر آپ کے کلام میں بھی جو ہے بہت سارے مقامات پر ہم دیکھیں تو اعلیٰ حضرت کے کلام کے okay, وہ کلمات وہ اعلی حضر کیفیات اور جذبات امیر اہل سنت اس سے ہُو بہ اس کو نقل کرتے ہیں اور اپنے انداز میں یعنی یوں سمجھیں کہ اگر جو ہے ہدایت بخش کو ہم سمجھ نہیں پاتے بعض مشکل کلام ہے اس کی آسان تشریح جو ہے امام امیر اہل سنت اپنے کلام میں فرماتے ہیں یہ اللہ. کلام آپ نے ماشاء اللہ جو ہے وہ وسائل بخشی جو تعریف فرمایا اگر آپ دیکھیں تو اس میں کئی مقامات پر آپ کو اس کی نظر ملے گی سبحان اللہ سبحان سبحان اور یہ جب کلام نگران کابلہ نے پڑھا تو پھر اسلامی بھائی جو ہے وہ <تصف> مطلب ذوق کی کیفیت میں آئے اور کون سی آنکھ نہیں تھی جو اشمار نہیں تھی سبحان اللہ اور یوں روتے روتے یہ قافلہ جو ہے وہ پھر بس کی طرف روانہ ہوا اور سامان تو پہلے ہی سے بس میں ڈال لیا گیا تھا اور بس میں سوار ہونے کے بعد پھر جو کیفیات تھی اسلامی بھائیوں کی اور مکے شریف سے روانگی ایک طرف مکے سے جدائی کا غم بھی ہے اور دوسری طرف مدینے کے جانے کی خوشی بھی ہے ملی جلی کیفیت ہے ہم یہ نہیں سوچ پا رہے کہ مطلب جو ہے وہ کون سا غم غالب ہے ایک طرف خوشی ہے ایک طرف غم ہے مکہ چھوڑنے کا کہ اب پتا نہیں زندگی میں دوبارہ حاضری ہوگی یا نہیں ہوگی اور اگر ہوگی تو امیر اہل سنت کے ساتھ حاضری دوبارہ میسر ہوگی یا نہیں ہوگی یہ بھی خوش نصیبوں کا حصہ ہے کہ جو اپنے پیرو مرشد کے ساتھ بارگاہ رسالات میں حاضری دیتے ہیں اپنی آنکھوں سے مکت المکرمہ کو دیکھتے ہیں واقعی مکی کی رخصت اور جو ہے وہ طواف رخصت جو کرتے ہیں واجب ہوتا ہے حاجی پر آفاقی حاجی پر تو کئی لوگ جو ہے یہ طواف کرتے ہیں مگر امیر اہل سنت کی جو کیفیات ہوتی ہیں اس وقت اور توف الوداع میں آپ نے تو بارہا چل مدینہ میں یہ سلسلہ دیکھا ہوگا میں نے دیکھا کہ لوگ مر مڑ کر دیکھ رہے ہیں کہ یہ کون سی ایسی شخصیت ہے کہ طواف تو ہم بھی کر رہے تھے مگر طواف کرنے کے بعد اس کے آنسو تھم نہیں رہے اس کی کیفیات اور اس کی رخصت کا جو عمل ہے میں اس وقت وہاں موجود تھا اور میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ گفتگو کر رہے ہیں ان کی تاریخ کیا ہے یہ کون ہے وہ کھڑے ہو کر امیر علیہ سنت کو دیکھ رہے ہیں مگر یہ عاشق رسول اپنی ایک کیفیت میں ایک ذوق کی کیفیت میں آنکھیں بند ہیں کبھی آنکھیں کھول کر کابہ مشرفہ کو دیکھتا ہے پھر بند کر لیتا ہے تو یوں جو, جو رخصت کا ہمارا واقعی جن لوگوں نے جو ہے وہ طواف رخصت کے مناظر دیکھے امیر علیہ سنت کے وہی وہ اس کی اس کیفیت کا اندازہ کر سکتے ہیں دیکھنے کی باقی جو کیفیت ان پر وارد ہے اس کا اندازہ تو آشق رسول کر سکتا ہے اور یہی حال جب مدی پہنچنے کا ہے پھر مدینہ سی رخصت کا ہے یہ سب کیفیات جو ہیں وہ امیر علیہ سند کی منفرد ہیں اور جبھی ان کے ساتھ جو سفر کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسا سفر جو امیر علیہ سند کے ساتھ ہوتا ہے وہ گویا اس کو کہا جائے عاشقوں کا حج اور عاشقوں کے مدینہ کی, کی حاضری وہ امیر علیہ سنت کے ساتھ میسر ہوتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ہم دعا کرتے ہیں ان ایام میں شوال المقرم کی ابتدائی دنوں میں عید کے ایام ہیں ہمیں پھر سے یہ سفر آمین, آمین سر کرتے ہیں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی اس بات کو بخوبی جانے جانتے ہوں گے اور امیر علیہ سنت کے مدنی مظاہرے ہم نے دیکھے امیر علیہ سنت کی سیرت میں اور امیر علیہ سنت کی شخصیت میں غم کا غلبہ ہے بالکل اور صرف یہ مکہ شریف سے جدائی کا وقت ہو یا مدینہ طیبہ سے جدائی کا وقت ہو اس وقت امیر علیہ سنت کے دقت کے مناظر ہوں گے صرف انہی دو مقامات یا مواقع ایسے نہیں کہ جہاں امیرہ جس وقت میں امیر علیہ سنت رکت ان پر تعریف ہوتی ہوگی بلکہ مدنی چینل کے ناظرین وہ نیچے جو ٹکر چل رہے ہیں اور جو پیغامات اپنے ان کے لکھے ہوئے مل رہے ہیں تو اس میں کئی ایسے اسلامی بھائیوں کے تاثرات پڑھنے کو ملے گی جس میں انہوں نے بیان کیا کہ ماہ رمضان کی جدائی پر آنسو بہایا جاتا ہے یہ ہم نے مدنی چینل پر امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکر اور امیر علیہ سنت نے جس طرح غم رمضان منایا اور جس طرح امیر علیہ سنت کی کیفیات رہی ہیں تو انشاءاللہ ہمارے اس سلسلے میں بھی یہ پیکج شامل ہیں انشاءاللہ وہ مناظر بھی ہم کچھ دیر میں یہاں مدنی چینل پر چلائیں گے تو وہ امیر علیہ سنت کی مطلب شخصیت میں غم کا غلبہ ہے بالکل یعنی غم کا غلبہ ہے اور خوشی غمی ہر دو کیفیات میں امیر علی سنت مطلب اپنے آپ کو غمگین اس لیے بھی رکھتے ہیں اور اس کو مدنی مذاکر میں بیان بھی فرمایا کہ خوشی کے وقت میں اللہ تبارک و مطالعہ کی یاد سے عموماً بندہ غافل ہو جاتا ہے تو غم کی کیفیت تاری رہے گی تو اللہ کی یاد نہیں بھولے گی یہ کیفیت یہ نہیں کہ امیر علی سنت کے بھی موجودہ ہے یہ کیفیت شروع ہی سے ہے سلحان مطلب اعتکاف جو معمول امیر علی سنت کا رہا دعوت اسلامی کے اوائل دور میں یہ میں نے پہلے دن ویس کیا تھا اور احتکاب کے شروع کا یہ معمولات امیر سنت کی چینل تو دو تین تین سال ہوا ہمیں اس سے پہلے جن لوگوں نے احتکاب کیا تو وہ یہ مناظر دیکھتے آئے اور دعوت اسلامی سے قبل بھی امیر اہل سنت کے یہ معمولات میں داخل تھا سبحان کہ امیر اہل سنت جو ہے پر یہ جو کیفیت غم مدینہ کی سن اسی جب پہلا حج فرمایا تو اس وقت جو کیفیات آپ نے اپنی خود ہی حج حاجیوں کو جب جمع کیا تھا تو ایک سوال آیا تھا کہ آپ نے جب پہلا حج کیا تو آپ کیفیت تھی اسی طرح جب آپ نے پہلا احتکاف کیا تھا تو وہ 1981 میں وہالباً آپ کا پہلا احتکاف تھا نور مسجد کے اندر اس وقت دعوت اسلامی اس کو کچھ ماہ بعد مارے وجود میں آئی غالباً دوسرا احتکاف تھا اس وقت اس طرح کے معاملہ تو نہیں تھے کہ دعوت اسلامی کے مبلغین اور ذمہ داران یا عوام نے امیر علیہ سنت کے ساتھ احتیاط کیا وہی مسجد کے چند جو نمازی ہوتے ہیں وہی احتیاط اور شروع میں احتکاب کی جو کیفیت تھی وہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید آپ کو اس کا علم ہوگا کہ مسجدوں میں ایک دو بڑے بڑے لوگ احتکاب کیا کرتے تھے چند افراد ہی مسجدوں بعض مقامات پر تو ہاتھ جوڑ یوں کہا جائے کہ ہاتھ جوڑا جاتا تھا کہ بھائی مسجد میں احتکاف ہو جائے سنت جو ہے وہ رہ نہ جائے کہیں تو ایک دو یا بہت زیادہ ہو گئے اس طرح کی یہ امیر اہل سنت کی اعتکاس سے محبت تھی اور ان کا خلوص تھا کہ آج جگہ جگہ الحمدللہ للہ مسجدوں میں احتکاف ہو رہا ہے احتکاب تو ہر مسجد میں ہوتا ہے مگر اس انداز سے کہ اتنی کثرت پہلے دیکھنے کو نہیں ملتی اور اس پر اگر دیکھا جائے تو امیر اہل سنت کیا خلوص اور امیر اہل سنت کی کوششیں اس پر غالب ہے کہ امیر اہل سنت کی کوشش اور خلوص کی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ احتکاف کی آج بہاریں جو ہیں وہ ہمیں نہ صرف پاکستان میں ہندوستان میں بلکہ ہم جو ہے مختلف بر اعظم کے ممالک میں دیکھیں تو الحمدللہ جو ہے وہ احتکاف کے باہر نظر آتی ہیں اور امیر علیہ سند ابھی نگرانی شورا نے اس کی تعداد بھی بیان فرمائی دی کہ کم بیش پچاس ہزار کے لگ بھگ موتق جو ہیں وہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت ان لوگوں نے احتکاف کیا یہ بہت بڑی بڑی تعداد ہے بابو اور یہ صرف پاکستان کی ہے الحمد اور امیر علیہ سند کی احتکاف سے جو محبت ہے یہ شروع سے نہیں بلکہ مدنی چینل کے ناظرین بلکہ آپ جو یہاں موجود ہیں شاید امتیاز بھائی کے علاوہ میں عرض کروں گا یہ جو بات میں بیان کرنے جا رہا ہوں کہ امیر علیہ سنت میں ایک مرتبہ نفلی اعتکاف تین دن کا یہ قبرستان کی ایک مزید میں فرمایا اور اسلامی بھائی کے درمیان سے ایک دم غائب ہو گئے اب وہ کیا کیفیت تھی کیا غلبہ تھا کہ جس نے آپ کو سب لوگوں سے جدا کیا اور کیا اس خوف کے غلبے نے آپ کو قبرستان پہنچایا وہ کیفیت تو امیر علیہ سنت کے لیے ہوگی یا جو ان کے ساتھ ہوں گے اس وقت میں بھی ماحول میں ہی تھا الحمد مگر مجھے اطلاع کہ امیر علیہ سنت اس وقت نہیں ہے مسجد میں اور کہیں تشریف لے گئے مگر معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ کہاں گئے کچھ لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس قبرستان میں پہنچ گئے اور امیر علسمت نے وہاں اس قبرستان کی مسجد میں تین دن کا احتکاف یہ کل میں ہوگا تو یہ دیکھیں کہ یہ امیر علسمت کی اعتکاف سے محبت تھی اور پھر جو ہے تیس دن کا احتکاف یہ تو جو ہے وہ ہم نے سنا ہی نہیں تھا تیس دن کا احتیاط عام احتکاف کے بارے میں اتنی معلومات نہیں تھی جو معلومات امیر علیہ پوری کتاب کے اندر فیضان رمضان نے مرتب فرمائی اور کتنے بدنی پھول جو ہمارے علم میں, میں آپ کو بڑا عجیب و غریب بات بیان کروں گا جب ہم ماحول میں آئے تو یہ احتکاف کی باتیں امیر علیہ سمد جب سنی تو اپنی مسجد میں جا بیان کی ایک صاحب میرے پاس آئے ان کا معمول تھا کہ ہر سال کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ جو باتیں آپ نے بیان کی ہیں تو نے کہا یہ تو امیر علیہ نے بیان فرمائی ہے اس کے مطابق تو میرا کبھی احتکاب ہی نہیں ہوا نا وہ کیسے کہ ہماری عادت ایسی تھی کہ احتکاف کرتے اور ہاتھ میں جو نا چہل کو کرنے مسجد سے باہر گلی میں نکل جاتے تھے مطلب جو کھالیا جاتا تھا نا اس کو حجم کرنے کے لیے اب اندازہ لگائی کہ اتنی لا علمی تھی لوگوں کو اور نہ اس عبادت کے حوالے سے اتنی لوگوں کو تربیت جو ہے وہ ملنے کا کوئی ایسا کانسیپٹ تھا ہی نہیں کہ مسجد میں احتکاف کی دن ہے تو لوگ بیٹھ گئے احتکاف کے اندر اس کی پہلے تربیت نہیں لے جا تھی یہاں یہ معمول ہے امیر علیہ سنت کا کہ اسدہ مغرب متقفین کو آپ جو ہے فیضان سنت ہی سے مدنی فوشاد فرما تو باپو یہ امیر علیہ سنت تو بارہا رجب شریف میں شہبان سے ہی پوری فیضان رمضان پڑھ لی جائے اور اس پر بار بار ترغیبات ہوتی ہیں مبلغین اپنے بیانات میں دلاتے ہیں ترغیبات اور امیر علیہ سنت تو ان اسلامی بھائیوں کے احتکاب کرنے کو پسند فرماتے ہیں جنہوں نے فیضان رمضان مکمل پڑھ لی ہو کہ آپ مکمل پڑھ چکے ہیں اگر آپ نے نہیں پڑھی تو آپ مکمل اس کو پڑھ دیجئے اور یہ ترغیبات ہماری ہوتی ہیں احتکاب کی باتیں اور انشاءاللہ امیر علیہ سنت کے غم کا غلبات جو آپ کی زندگی اور آپ کی شخصیت میں ہے وہ باتیں ہوتی رہیں گی ہمارے پاس ریکارڈیڈ کال آنا شروع ہو گئی ہیں کال سو آ رہی ہیں انہیں ریکارڈ کیا جا رہا ہے تو روحانی علاج کے تعلق سے ایک سوال ایک سوال ہمارے پاس موجود ہے آئیے وہ سنتے ہیں صلو علی صلو اللہ تعالی علی محمد. جی میرا نام احسان اللہ تاری ہے اور میں سیالکوٹ سے بول رہا ہوں صاحب کا میں نے اس میں بیان سنا تو ماشاءاللہ ایک ایک لفظ سے کچھ نہ کچھ عبرت ملتی ہے کچھ نہ کچھ درس کے پھول ہی ملتے ہیں مجھے اس میں بہت زیادہ فائدہ نصیب ہوا اور میری باجیاں ان کا ایک بیٹا ہے غلام عیدین اس کے روحانی علاج کے لیے میں نے کال کی ہے کہ وہ ضد بہت زیادہ کرتا ہے دس سال اس کی ایج ہے اور والدین کو گھر میں بھائی بہنوں کو بہت زیادہ تنگ کرتا ہے گالیاں نکالتا ہے اور بہت زیادہ انہوں نے علاج بھی اس کا کروایا ہے میڈیشن لے کے دیا اور آگے اپنے والدہ کو وہ مارتا بھی ہے تو اس کا کوئی علاج آپ روحانی دعا کر دیں اس کے لیے کہ وہ ٹھیک ہو جائے یا کوئی وظیفہ ہے تو وہ بھی ارسان دیں انشاءاللہ شاء اللہ آپ کو ضرور بتاتے ہیں آپ نے ہمارے سلسلے میں سوال ریکارڈ کروایا جی انہوں نے اپنے بھانجے سے متعلق یہ جو روحانی علاج مانگا ہے وہ روحانی علاج اللہ تبارک و تعالی ان اسلامی بھائی کے بھانجے کو اپنے والدین کا مفت فرما برکار بنائیں جو بچے ضد کرتے ہوں والدین کے نافرمان فرمان ہو کہنا نہیں مانتے ہوں تو اس کے لیے بہت ہی ایک روحانی علاج آسان سے پیش خدمت ہے کہ جب بچہ سو جائے تو اس کے سرحانے کھڑے ہو کر قرآن پاک کی یہ آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ بل ہوا قرآن مجید فی محفوظ تو یہ آیت مبارکہ اکیس بار پڑھ کر یہ اتنی آواز سے پڑھیں کہ بچے کی آنکھ نہ کھلے تو یہ پابندی کے ساتھ پڑھنے کا معمول بنائے تا حصول مراد اس عمل کو جاری رکھیں اللہ کے کرم سے بچے انشاءاللہ جو نافرمانی کرتے ہیں وہ نافرمانی ختم کر کے اپنے والدین کا محمد فرما بردار بن جائیں گے انشاءاللہ لیکن لیکن ایک دا ایک دا. روحانی علاج بھی عرض کرتا چلوں اب بچے متیاں فرما بردار ہو جائیں گے بچوں کو نیک بنانے کے لیے بھی بہت ہی آسان روحانی خدمت ہے جب بچہ سو جائے تو کوئی نمازی اسلامی بھائی یا اسلامی بہن کہ بے نمازی سے بڑھ کر بے عمل کون ہوگا تو یہ عمل وہ کرے کہ جو نمازی ہو تو جب بچہ سو جائے تو اس کے سرانے کھڑے ہو کر اتنی آواز کے سورہ اخلاق کی تلاوت کی جائے کہ بچے کی آنکھ نہ کھلے الرحمن الرحیم اللہ احدر اللہ یہ صورت مکمل قلعت کرنی ہے تو انشاءاللہ شاء اللہ اس روحانی عمل کرنے کی برکت سے بچہ نیک اور باعمل بن جائے گا پہلے والا جو روحانی علاج تھا وہ تھا بچوں کی نافرمانی ختم کرنے کے لیے ضد پنا دور کرنے کے لیے اور یہ جو دوسرا روحانی لاج ہے یہ بچوں کو نیک بنانے کے لیے تو یہ اسلامی بھائی جنہوں نے اپنے بھانجے کے لیے کال کی تو دونوں ہی ان روحانی لاج پر یہ عمل فرما لیں اللہ کے کرم سے بچہ ان کا یہ متباع فرم بردار ہو جائے ان شاء اللہ ایک اور سوال ایک اور ہمارے پاس موجود ہے آجے وہ بھی سن لیتے ہیں صلو علی السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میں گلبرخ سے بات کر رہا ہوں یہ میرے ماموں کا مسئلہ ہے کہ ان کی داڑھی بڑی نہیں ہوتی ہے ہلکی ہلکی سی بالکل اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں وظیفہ یعنی کہ ہو جائے اب سے تو اولا ہمارا نبی یہ نافرانے السّلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام و اللہ وبرکاتہ داڑھی بڑی نہیں ہوتی تو اسی حوالے سے شیرش طریقت امیر السند دعوت برقاف عالیہ نے اپنی مایا ناس تصنیف گھریلو علاج میں ایک گھریلو علاج بیان فرمایا ہے کہ جن کے بال بڑے نہیں ہوتے یا بال جھڑتے ہوں تو ان کو چاہیے کہ وہ روزانہ زید یعنی زیتون شریف کا تیل لگا کر یہ خوب مالش کریں تو یہ اسلام بھائی جن مامو کے حوالے سے انہوں نے جی جی ان کے مامو کی اگر بڑی نہیں ہوتی تو یہ روزانہ اپنی دار شریف میں زیتون شریف کا تیل لگائیں تو اور زیتون شریف کا تیل لگا کر یہ مالش کریں تو اس سے انشاءاللہ شاء ان کے بند شدہ جو مسام ہیں وہ کھل جائیں گے اور بال ہونا شروع ہو جائیں گے مگر اس عمل کو مسلسل اور بہت دنوں تک اس عمل کو جاری رکھنا ہوگا یہ پابندی کے ساتھ کریں انشاءاللہ شاء داڑی بڑی ہو جائے گی ان شاء اللہ حضور سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی وا وبارک وسلم بوا لا لال مار رن نبی سب سے عولا نبی سب سے بالا بوا لال رن نبی اپنے مولا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دول ہمارا نبی دونوں عالم کا, دول ہمارا, نبی دونوں عالم کا دول ہمارا نبی سب سے اونلا گوا کونتا دین کم چاہیے کون دیتا دین کم چاہیے دینے والا چا نبی بی نبی سب سے اولا ارخلق سے اولیالیا رسول خلق سے, سے رسول اور ر اور رسولوں سے سنو ہمارا نبی سب سے ہو ہم غمزدوں کو رسا مجھ جے جی کے ہیں سگوں گو ردام دیکھ سو کا سہارا ہماردی دیکھ سو کا سہارا ہمار سب سے بالا والا ہمارا نبی صلی اللہ ہوتا سلو علی الحبیب اللہ ہوتا علی محمد آئیے ایک مدنی منی کی دلچسپ کال سنتے ہیں سلو علی الحبیب اللہ ہوتا علی محمد السلام علیکم اللہ وبرکاتہ احمد عمرہ رابطہ میں پانچ سال کا ہوں میرے کو پاپا بہت اچھے لگتے ہیں میں ساری رات دار پاپا کے مذاکرے جا کر دیکھتا رہا کاش باپا کے مذاکرے ہر سال چلتے رہے روشن روشن پیارا پیارا مدنی چینل ہے ہمارا محیبت محبتوں کے تو چھپل کو مدینہ لگا رہے انشاء اللہ <ازاللہ> <تصفح> فون پر بات ہو یا ملاقات ہو سب سے کہتے رہیے دیکھتے رہیے مبنی چینل میرا پی میرا پی میرا پی میرا پی زلف والا میرا پی امام والا میرا پی پیارا پیارا میرا پی سوڑا پیارا پی پی پی میرا پی, دیارا پی, دیارا میرا پی السلام علیکم و رحمت اللہ وعلیکم السلام اللہ وبرکاتہ بچے ہوں یا بڑے بزرگ ہوں یا جوان امیر اہل سنت کی ذات وہ ذات ہے کہ جس سے ہر ایک کو پیار ہے اور علماء ہوں یا عام ہی اسلامی بھائی ہوں علماء کے تاثرات بھی مدنی چندر پر اسلامی بھائیوں نے دیکھے اور اس میں بھی علماء نے یہ کہا کہ مجھے امیر علی سنت سے پیار ہے اور بڑی بڑی اہم ترین شخصیات نے بھی امیر علی سنت سے دلی وابستگی کے حوالے سے اپنے بڑے اچھے اچھے تاثرات دیے بابو ہماری بات ہو رہی تھی امیر علی سنت پر غم کی کیفیات رہتی ہیں اور امیر علی سنت کے ساتھ رہے جو وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں امیر علی سنت مدنی چندر کے ناظرین نے دیکھا خوشی کے دنوں میں اور خصوصاً شادی کے لمحات میں کون اپنے رب کا کو کتنا یاد کرتا ہے یہ ہم اس ماحول میں اس دنیا میں رہتے ہوئے دیکھتے ہیں لیکن شہزادہ حاجی بلال رضا اطاری صلیمہ الباری کا جب نکاح تھا اور جب رخصتی تھی تو اس میں ہم نے دیکھا کہ وہ کلام بھی وہ پڑھا گیا کہ دیکھنے والا میں خود ایسے مجھ سے بھی اس اسلامی بھائیوں نے تذکرے کی کہ یہ جو کلام پڑھا جا رہا ہے تو اس میں ہار بھی پہنے ہوئے ہیں اور اتنا رو رہے ہیں تو یہ مطلب موقع کون سا ہے یعنی یہ اگر ان کو بتایا جائے جا گیا کہ یہ شادی کا موقع ہے تو تعجب کرتے تھے کہ شادی کے دنوں میں اتنا غم کیا جاتا ہے اور اتنا رویا جاتا ہے اور اتنی فکر آسرت کی جاتی اتنا مطلب امیر علیہ سنت کی شخصیت میں غم کا غلبہ اور یہ غلبہ امیر علیہ سنت اس وجہ سے بھی رکھتے ہیں کہ ہمارے درمیان بھی ہمارے اندر بھی یہ کیفیات پیدا ہو جائیں اور یہ کیفیات واقعی جن کے اندر موجود ہوتی ہیں تو وہ اپنے آپ کو دنیا سے ان مانوں میں کٹا ہوا رکھتا ہے کہ وہ دین کی طرف بہت زیادہ راغب رہتا ہے آخرت کی طرف بہت زیادہ راغب رہتا ہے قبر کی اسے ہر وقت یاد رہتی ہے گناہوں سے بچنے, بچنے کے لیے یہ غم کی کیفیت اس کے لیے بہت زیادہ معاون اور مددگار بنتی ہے تو جو کیفیت جو ہے وہ جس طرح آپ نے فرمایا بھی کہ صرف خاص مواقع ایک آدھ موقع نہیں ہے جی جی یہ موقع جو ہے وہ رمضان کی جدائی پر کے مناظر تو مدنی چینل کے ناظرین نے دیکھے اعتکاف پھر رمضان کے آخری لمحات اس میں بھی مطلب جس طرح رمضان کی آمد ہوئی اس میں کچھ اور کیفیت ہے صرف اب جوں جو رمضان جا رہا ہے کیفیت میں تبدیلی آتی جا رہی ہے پھر خصوصاً آخر آخری عشرے میں پھر الوداع کی کثرت پھر امیر علیہ سنت کا رمضان جدا ہونے کے بعد جو غم کا اظہار کرنا پھر مسجد سے جدائی اب یہاں سے گھر جانا یہ بھی ایک مشکل امر ہے اس میں بھی غم کی کیفیت ہے اس مرتبہ وہ بھی مناظر جو ہے مرضی چہل گئی وہ لمحات تھے جو عام شخص نہیں دیکھ سکتا جی مخصوص جو اسلامی بھائی ہوتے ہیں جو اس وقت کیونکہ مختلف بھی جا چکے ہوتے ہیں جی پر بعض اوقات امیر علیہ سنت دو دو دن اس کے بعد بھی قیام کرتے ہیں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ امیر علیہ تین دن قیام فرمایا اب خود غور کریں کہ مسجد سے محبت اعتکاب سے محبت رمضان سے محبت کہ رمضان گزر گیا عید آئی دوسری عید آئی تیسری عید عید کا تیسرا دن آیا اس کے بعد امیر علیہ سمت گھر جا رہے ہیں حالانکہ احتکاب کرنے والا بھی جب چاند ہو گیا تو اس کی کوشش ہوتی ہے فوراً گھر پہنچے یہ تقریب ہماری کیسی آتی ہے یہ جی اگر اعتکاف کیا ہم نے ہم چلے جاتے ہیں کہ چاند رات ہماری گھر میں گزرنی ہے پھر عید میں ہمارے دیگر اس کے لوازمات ہیں عید کے مگر امیر علیہ سمت تین دن کے بعد بھی جب یہاں سے لے جاتے ہیں اس وقت بھی غم کی کیفیت ہے اور بہت مشکل سے امیر علیہ سمند کو لے جایا گیا یعنی اس متعدد کی محبت ایسی غالب تھی علیہ سمند پر, پر یہ تو so, رمضان کا yes. ذکر ہوا رمضان کے علاوہ جو دوسری عید ہے ہماری عید قرما ہر آپ اس پر سوچیں گے اس پر بھائی گریہ کرنا اور رونا تو جب جانور ذبہ ہو رہا ہوتا ہے اللہ تو اس وقت تو لوگ محظوظ ہوتے ہیں اور تماشا ہوتا ہے اور لوگ جمع ہو جاتے ہیں جمع غفیر جمع ہو جاتا ہے جناب کہ یہ اس کو ہاتھ پیر باندھ دیے اس کو ذبح کیا جا رہا ہے مگر امیر اہل سنت کی اس وقت بھی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ بہت گریہ فرماتے ہیں آپ یہ جانور جو ہے وہ دنیا سے جا رہا ہے ہماری کیا کیفیت ہوگی اللہ اس وقت بھی غم کی کیفیت ہوتی ہے امیر علیہ سنت کی اور اس وقت بہت گریا کرتے ہیں امیر علیہ سنت جو اسلامی بھائی قریب کے ہیں جنہوں نے دیکھا ہے تو یہ کیفیت ہے اسی طرح مدینے طیبہ جب روانہ ہوتے ہیں آپ حد کا جب سفر ہوتا ہے اس وقت بھی خوشی کے آنسو کہ بھائی وہ مدینے کا بلاوا ملا ہے اس وقت کچھ اور کیفیت ہے مگر اس وقت بھی جو ہے وہ رونا ہے اش جو ہے وہ تھم نہیں رہا ہے ایئرپورٹ کے مناظر اگر جو اسلام بھائی چل مدینہ کے قافلے کے ساتھ گئے ہوں گے انہوں نے کیفیت دیکھی ہوں گی نائنٹین میں جب امیر سفینے پر گئے اس وقت جو کیفیات تھی امیر علیہ سنت کی دیکھنے والوں نے دیکھا کہ کس طرح سفینے میں امیر علیہ سنت تک پہنچنا مشکل ہو گیا تھا اس قدر غم کی کیفیت اور یہ میں نے بارہا اس کو عرض کیا کہ یہ کیفیت ابھی نہیں ہے یعنی چند سالوں کی نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے انہیں خاص ہوتا ہے جو امیر علیہ سنت بالکل ایک اوائل دور تھا ایک مرتبہ سب سے چھپ کر آپ ایئرپورٹ پہنچ گئے مدینہ طیبہ کا سفر تھا آپ کا بغدار محلہ سے ہوتے ہوئے مدینہ طیبہ کا اس وقت ایئرپورٹ پر صرف چند اسلامی بھائی کو اطلاع مل امیر ہے سنت نے اس کو راز میں رکھا تھا اور امیر ال سنت کے چند روفکا کو یہ علم ہو گیا اور وہ کسی طرح سے پہنچ گئے اس وقت امیر علیہ سنت کی آنکھیں بند تھی اور امیر علیہ سنت اشک بار ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں ایئرپورٹ پر ایک سما بنا ہوا ہے ایئرپورٹ کا جو کیفیت ہوتی ہے اور جو ماحول ہوتا ہے جو لوگ ٹریول کرتے ہیں ان کو یہ جی اندازہ ہوگا کہ پورٹ پر کتنی غفلت ہوتی ہے مگر امیر اہل سنت ان غفلتوں کا کی طرف ان کی نگاہ نہیں ہے اس ماحول کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور امیر علیہ سنت اور ایک جس کی کیفیت تاری ہے ایک مدینے کی محبت کی مدینہ کی حاضری کی کیفیت تاری اور گریہ اور زاری ہے اور یہی کیفیت آپ کی جہاز میں بھی ہوتی ہے یہی کیفیت آپ کی جدہ پر بھی ہوتی ہے آنے جانے میں اور یہی کیفیات جو ہے مکہ اور مدینے میں بھی ہوتی ہے تو یہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ کیفیت صرف خاص رمضان میں نہیں ہے تو مینا ہو مزدلفہ ہو یا عرفات کا میدان ہو عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو ان تمام میں امیر علی رمضان المبارک کا مہینہ ہو اس میں امیر علیہ سنت پر یہ خوف کا غلبہ رہتا ہے اور جو ہے وہ آپ گریہ وزاری کرتے ہیں اور اکثر تو غلبہ جو اس طرح آپ نے فرمایا کہ غم کا غلبہ آپ جو ہے وہ زیادہ ہے جی طرح بھی زیادہ ہے اور ایک اسلامی بھائی تیس دن مسجد میں رہے اور پھر اس کے ان اوقات کو جو انداز امیر علیہ سند کا رہا اور اس جدول کو مدنی چینل کے ناظرین نے ملاحظہ کیا کہ ساری ساری رات کم و بیش مدنی مذاکرے ظہر کے بعد مدنی مذاکرے اثر کے بعد منا جاتے اختار قرآن پاک کی ایک آیا کریمہ یہ ان میں کوٹ کروں گا لیکن الحمدللہ امیر علیہ سنت کی ایک صدا کہ چاند رات سے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے تو جہاں وہ کسی ایک عالم دین کا یہ بھی اپنے ان کے مدنی تاثرات میں تھے کہ امیر علیہ سنت جو ہے وہ سنت پر عمل کرنے کا کہتے نہیں ہیں پہلے اسے خود اپنی ذات میں نافذ کرتے ہیں پھر دوسروں کو اس کی ترغیب دلاتے ہیں تو امیر علیہ سنت نے بھی مدنی قافلوں میں سفر کیے اور یہی سمرا ہے اور یہی پھل ہے کہ آج الحمد دعوت اسلامی دنیا کے 163 میں ایک دم ممالک میں اپنا پیغام پہنچا چکی ہے الحمد مزید آگے کی طرف سفر جاری ہے اللہ تعالیٰ کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے تو متعدد آراکی نے شورا یہ بھی امیر علیہ سنت کی آواز پر لبے کہتے ہوئے کیونکہ امیر علیہ سنت ذمہ داران کی بھی تربیت فرماتے ہیں انہیں بھی ان کاموں کی طرف ترکیب دلاتے ہیں تو اراکین شعرا بھی تین دن کے مدنی قافلوں میں سفر پر ہیں چاندراج سے سفر پر ہیں آئیے ہم اراکین شعرا میں سے اسلامی بھائیوں کے مدنی قافلے کے مناظر دیکھتے ہیں اور اس میں موتقفین کے تاثرات بھی انشاءاللہ ان شاء اللہ حبیب یہاں پر آ کر بہت اچھا لگا اور میں پانچ اسلامی بھائیوں کو اپنے ساتھ لے کر مورو سنگھ سے آیا ہوں میں الحمد للہ چھ مرتبہ چکا ہوں الحمد للہ بس اللہ تعالی بدنی مہنگ میں استقامت مل جائے اور اپنے علاقے میں دین کا کام کرنے والا بن جاؤں سچا پکا آشی کے رسول پنج وت کا نمازی پرانے پاک کی تلاوت کرنے والا بن جاؤں باپا جان آپ سے عرض ہے کہ بس ہمارے لیے دعا کیجئے گا ہم بہت گناہ گار ہیں الحمدللہ یہاں پر آ کر بہت جذبہ ملا سنت سیکھنے کو پتا نہیں تھا میرے دوست جو میرے ساتھ آئے ہیں وہ بول رہے تھے نہ ہمیں شرائط پتا تھے نماز کے نہ ہمیں فرائض پتا تھے نماز کے نہ ہمیں غسل کا طریقہ پتا تھا الحمد اب یہاں آ کر بہت کچھ سیکھا اور بہت کچھ پتا چل گیا کہ ہم کیا ہیں آج سے پہلے انہیں اور مجھے بھی کچھ نہیں اتنی انفارمیشن تھی تیس دن کا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کا کرم ہے یہاں پر بہت کچھ سیکھنے کو ملا اللہ تعالیٰ کرم میں سننا فرائض نافل، آواز بات ہر چیز سیکھنے کو مل گیا دعوت اسلامی نے ایسے ایسے الفاظ ہمیں سکھا دیے جو کہ ہمیشہ ہمیشہ کے دل میں ہمارے بیٹھ چکے ہیں اور ان کو ہمیشہ ہمیشہ اس کو ادا کرتے رہیں گے الود حافظ خدا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 آج الحمدللہ للہ از وجل عید الفطر کا دن ہے ہر کوئی اپنے گھر میں رہنے کی خواہش رکھتا ہے کہ میں اپنے گھر میں رہوں اچھے اچھے لذیذ کھانے بنیں گے اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزاروں لیکن الحمدللہ للہ از وجل شیخ طریقہ تمیر حاضر سنت دامت برکاتم العالیہ کی ایسی مدنی تربیت ہے کہ آشیقان رسول اعتکاف کرتے ہیں تیس دن کا دس دن کا اور اس کے بعد اس احتکاب سے ہاتھوں ہاتھ مدنی کافلوں کے مسافر بھی بن جاتے ہیں اور الحمدللہ للہ شیخ طریقہ عمر سنت دامت برکاتم العالیہ نے ایک مدنی ذہن دیا کہ مسجدیں آباد کرنی ہیں آج کا دن ہے الحمد دعوت اسلامی کے مدنی قافلے اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کے لیے راہ خداجل میں سفر پر ہیں اور انہی مدنی قافلوں میں سے ایک مدنی قافلہ اس وقت نورانی مسجد میں موجود ہے اور الحمد للہ اللہ اللہجل کے اس مسجد کو آباد کیے ہوئے سیکھنے سکھانے کا حلقہ لگائے ہوئے بیٹھے ہیں سارے تو جو اسلامی بھائی مدنی چینل پر ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو بھی دعوت ہے کہ یہ بھی ہمارے ذمہ داران سے مدنی مراکز میں رابطہ کریں دنیا بھر میں رابطہ کریں سنتیں پھیلتی چلی جائیں گی اور اسلامی بھائی با عمل بنتے چلے جائیں گے اللہ زبردن کے گھر آباد ہوتے چلے جائیں گے اور ہمارے معاشرے کی اصلاح ہونا شروع ہو جائے گی ان شاء اللہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار ایک مقام پر پہنچ کر پانی منگوایا اور وضو کیا پھر یکایک مسکرانے لگے روفکا سے فرمانے لگے جانتے ہو میں کیوں مسکرایا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 کہ ان شا اللہ ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ اور یہ مدنی نام بھی ہر وقت باوضو رہنے کا اور اس مدنی نام پر بھی عمل کریں گے تو ہر وقت باوضو رہیں گے بڑی برکتیں ملیں گی انشاءاللہ شاء محترم اسلامی بھائیو پڑوسی کو نیکی کی دعوت دینے اور گناہوں سے ممانعت کرنے کی اہمیت بہت زیادہ ہے جیسا کہ اب جو روایت پیش کی جا رہی ہے اس سے ظاہر ہے چنانچہ حضرت سیدنا ابو حریر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ بات سنی ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص دوسرے کے خلاف دعویٰ کرے گا حالانکہ وہ اس کو جانتا نہ ہوگا وہ مدعی علیہ یعنی جس پر دعویٰ کیا گیا کہے گا تیرا مجھ پر کیا حق ہے میں تو تجھ کو صحیح سے جانتا تک بھی نہیں یہ یعنی دعویٰ کرنے والا کہے گا تو مجھ کو گناہ کرتے دیکھتا تھا اور مجھے منع نہیں کرتا تھا میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں بیان کردہ دونوں روایتوں سے معلوم ہوا کہ پڑوسیوں کو بھی ضرور نیکی کی دعوت دینی اور برائی سے ممانعت کرنی چاہیے آپ کا پڑوسی اگر بے نمازی ہے تو اسے نماز کی دعوت دیجیے اگر وہ نمازی ہے اور با جماعت یعنی جماعت میں سستی کرتا ہے تو اسے جماعت کی تلقین کیجئے حتیٰ کہ اگر آپ کا زن غالب ہے کہ سمجھائیں گے تو جماعت سے نماز پڑھنا شروع کر دے گا تو اب اسے سمجھانا واجب ہو گیا غیبت کے خلاف جنگ ہم تو نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے محبتوں کے چور, چور قل مدینہ ان شاء اللہ سر پمام ان شا اللہ سر پلفے ان شاء اللہ رخ پہ داڑی انشاءاللہ اللہ حیا نظر اکثر نظریں ان شاء کے خلاف جنگ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو مدنی چینل کا ناظرین یہ ہم نے اراکین شعرا کے مدنی قافلے میں سفر کے مناظر بھی دیکھیں یہ اور بہت سارے اور ہمارے اراکی مشورہ بھی اس وقت مدنی قافلوں کے مسافر ہیں حاجی امین اطاری صلی مہ الباری موزمبیک افریقہ کے مدنی قافلے میں موجود ہیں اور اسی طرح حاجی عبد الحبیب اطاری صلی مح الباری یہ بھی بیرون ملک قافلے میں موجود ہیں اور بھی ہمارے اراکی مشورہ اور ذمہ داران دعوت اسلامی الحمد للہ اور کثیر اسلامی بھائی یہ مدنی قافلوں میں سفر پر ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مدنی قافلوں میں سفر کا جذبہ بھی عطا فرمائیں اور مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہم سب کے لیے آسان کر دے اور ان مدنی قافلوں میں سفر کر کے دین کی دعوت ہم پھیلائیں بھی اور دین سیکھیں بھی اور اس دین کو سیکھنے اور پھیلانے کی برکتیں ہمیں دنیا اور آخرت میں عطا کر دی جائیں تو بابو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جیسے امیر عاد سنت کا ایک جدول ہوتا ہے ماہ رمضان المبارک میں تو خصوصاً مدنی چینل کا ناظرین بھی یہ ملازہ کرتے ہیں کہ جو آپ صبح فجر سے لے کر اور زہر تک کا دورانیہ ہوتا ہے اس میں مدنی چینل پر یوں براہ راست نظر نہیں آتے لیکن جو ظہر کے وقت سے دے کر اگلے دن کی فجرتا کا وقت ہوتا ہے اس میں اکثر امیر اعل سنت مدنی چینل پر نظر آتے ہیں اور ایک شخص ہے مسجد میں موجود ہے اور اس کا کھانا کیا اس کا پینا کیا اور اس کی تبلیغ اس کو اس کا نیکی کی دعوت دینا یہ ساری چیزیں امیر علیہ سنت کی شخصیت کے ساتھ گویا کہ ایک وابستہ ہے اور اتنی محبت کرنے والا رمضان سے مسجد سے فکر امت اس اتنی ہے اصلاح امت کا ایسا جذبہ ہے اور پھر جب رمضان جدا ہو رہا ہے تو ایسا گریا بھی کر رہا ہے ایک ہوتا ہے کہ ایک شخص وہ بہت گناہوں میں اپنی زندگی بسر کر رہا ہو تو پھر وہ گریا کرے تو یوں سمجھ میں آتا ہے کہ یار یہ اس نے چونکہ گناہ بہت کیے ہیں اس لیے اس کو رونا زیادہ آ رہا ہے کہ اس نے تو بہت گناہ کی اب ایک شخص ہے اس نے رمضان کا اتنا احترام کیا اتنا احترام کیا اور اتنا نظر بھی آیا کہ لوگوں کی اصلاح بھی کر رہے ہیں تو ان کی خیر خواہ بھی ہو رہی ہے ہمدردی کر رہے ہیں غم خاری کر رہے ہیں نیکی کی دعوت دے رہے ہیں نوافل کی کثرت کر رہے ہیں نوافل پڑھنے کی ترغیب دلا رہے ہیں اتنا سارا ہونے کے بعد گریا بھی کر رہے ہیں تو قرآن پاک کی ایک آیا کریمہ ہے سورہ مینون میں آیت نمبر ساٹھ وجلتن کلو الى ویم راجعون میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شورہ افاق ترجمہ قرآن کنزل ایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں فرماتے ہیں اور وہ جو دیتے ہیں جو کچھ دیں اور ان کے دل ڈر رہے ہیں یوں کہ ان کو اپنے رب کی طرف پھرنا ہے اس کی تفسیر میں صدر الافاظل بدر المماثل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الحادی لکھتے ہیں کہ ترمیزی شریف کی حدیث میں ہے کہ سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ عابدہ زاہدہ ردی اللہ تعالی عنہا نے دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا اس آیت میں ان لوگوں کا بیان ہے جو شرابے پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں فرمایا اے صدیق کی نور دیدہ ایسا نہیں یہ ان لوگوں کا بیان ہے جو روزے رکھتے ہیں صدقہ دیتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں یہ اعمال نا مقبول نہ ہو جائے یعنی اللہ کی بارگاہ میں رد نہ کر دیے جائیں تو امیر عالیہ سنت کے گریا اور امیر علیہ سنت کے غم رمضان کی کیفیات اور یہ ساری چیزیں دیکھ کر وہ ایک عام اسلامی بھائی کا بھی دل ہوتا ہے اور وہ بھی ان کیفیات کو اپنے اندر کچھ نہ کچھ محسوس کرنے کے لیے کچھ ایسے جذبات بناتا ہے آئیے اس حوالے سے ہمارے پاس ایک سوال موجود ہے مجھے بتایا جا رہا ہے وہ اس کول کو اپنے سلسلے میں شامل کر لیتے ہیں صلو علی صلو اللہ علی محمد السلام علیکم و رحمت اللہ وعلیکم السلام, السلام و رحمت اللہ دار السلام صوبہ پنجاب سے الحمد مدری چینل کی تو کیا بہار ہے اس میں تو ہر کام مدینہ مدینہ اور مرشد کا جو غمے مدینہ ہے نا وہ دیکھ کر تو ہمارے گھر والے سب رو رہے ہیں اس دن سے مدینہ مدینہ آپ کے سلسلے جتنے بھی ہیں یہ خاص طور پر یہ عید کے جو سلسلے ہیں یہ بھی بہت اچھے ہیں اور میرا ایک مسئلہ ہے کہ میرے بچوں کی امی کا نا نظرہ نہیں ٹھیک ہوتا تو اس کے لیے آپ کی بار میں عرض کیا کہ کوئی دخانی علاج بتا دیں کہ یہ ان کا یہ نظلہ ٹھیک ہو جائے حضرت مجھے شاہ بہرو بار مدینے میں یہ نا سناوے حضور نام سنا ہوفیات کے متعلق جو ہے وہ اپنی بات آگے بڑھائی کیوں ہمارے گھر والے بھی ابھی تک رو رہے ہیں اور نے عید الفطر میں بھی عید میں بھی مطلب خوشی منانا مستحب ہے اور ان خوشی کے اظہار کے لیے الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ مدنی چینل پر بھی یہ بیان بھی کیا گیا مستحبات بھی بیان کیے گئے شہزاد تار کا وہ کلام بھی بار بار مطلب دکھایا جا رہا ہے کہ باد رمضان عید ہوتی ہے رب کی رحمت مزید ہوتی ہے لیکن ساتھ ہی ایک غم کا غلبہ اور غم کی کیفیت رہے اس طرف لے کر جا رہے ویسے نہیں رویا جاتا اور روئے بھی لوگ شاید پر مگر امیر اہل سنت کو دیکھا انہوں نے اور عید میں بھی جو آپ کی کیفیت تھی نماز عید کے بعد بھی اللہ تھا ایک تو یہ غلبہ امیر اہل سنت پر رہتا ہے اور پھر اس میں کئی دنوں تک آپ کلام بہت ہی کم کرتے ہیں کل بھی امیر اہل سنت کے ساتھ شرف ملا حاضری کا آپ کے بارگاہ میں اور قبرستان جانے کا ان دنوں میں قبرستان جانا بھی جو ہے وجہ جیسے چاند رات کو سنت ہے یہ ہمارے علم میں نہیں ہے اور امیر علیہ سنت کا یہ معمول ہے عید کے دن میں بھی امیر علیہ سنت بسا اوقات خود ہی فرماتے ہیں کہ اپنے دوستوں کے ساتھ چلا جاتا تھا عید تو یہ تو ایک قبرستان سے محبت اور خوف آخرت یہ سارے معمولات تو امیر علیہ سنت کے ہیں ہی مگر جو یہ گریا ہے جس طرح آپ نے سنا کہ دیکھ کر ویسے رویا نہیں اب جو ہمارے مدنی ماحول میں آیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ امیر علیہ سنت کا کوئی بیان امیر علیہ سنت کی دعا یا گفتگو یا امیر اہل سنت کا انداز یہ سب سن کر رونا تو ایک اپنی جگہ پر ہے اور شاید ہی کوئی شخص ہوگا ایسا کہ امیر اہل سنت کا بیان سن کر یا دعا سن کر یا یہ اس طرح کے لمحات میں امیر اہل سنت کے مدنی پھول سن کر رویا نہ ہو مگر اس میں ایک پہلو اور ہے کہ امیر اہل سنت کو دیکھ کر بھی بساوقت ہونا آتا ہے کس طرح میں نے مجھ سے ارض کیا کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا جب میں میرے ذوق میں کچھ کمی ہوتی تو میں بس نگاہ کہ امیر علیہ کو دیکھتا اور جب میں دیکھتا تو مجھ پر بھی وہی ہوئی اور یہی چل مدینہ کے اندر بھی بھائی دیکھتے دیکھتے کہ امیر علیہ کو دیکھتے ان پر وہ کیفیت اور جو غلبہ ہوتا اس سے کچھ نہ کچھ مل جاتا اور یہی بات یہاں اس ہمارے کالر نے بیان کی کہ جو ہے وہ امیر اہل سنو کو دیکھ کر ہمارے گھر والے بھی رونے لگے تو وہ عاشق رسول جس کو دیکھ کر مزیلے کا غم ملے جسے دیکھ کر خوف کا غلبہ ملے جسے دیکھ کر رونا آ جائے اس کی اپنی کیا کیفیت ہوگی سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ, بلد اللہ بلد ان کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے آمین آمین بابو آپ یہ بیان کر رہے ہیں کہ میں نے باپا کے ساتھ یہ وقت گزارا اور یوں دیکھا وہ ہو سکتا ہے مدنی چینل کے ناظرین کے ذہنوں میں یہ آئے کہ انہوں نے تو امیر اللہ سنت کی برکتیں پائی ہیں تو مدنی چینل کے ناظرین کے لیے یہ گویا کہ ایک اعلان ہے کہ انشاءاللہ اللہ رحمان یہ جو پاپا کی رقط کی یہ مناظر ہیں چاند رات کے اور حاجی مشتاق رحمتہ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر حاضری کے وقت کے یہ انشاءاللہ ہمارے اس سلسلے میں شامل ہیں اور انشاءاللہ شاء مدنی چینل پر یہ اسی سلسلے میں انشاءاللہ ہم اس کو ملاحظہ بھی کر سکیں گے جی تو پورا جی سلسلہ دیکھتے رہیے ہمارے پاس یہ جو کولر تھے انہوں نے تو اپنے بچوں کی امی کے تعلق سے کوئی روحانی علاج مانگا تھا جی جی, جی, جی, جی, جی, جی, جی اللہ تبارک و تعالیٰ والدہ جو بھی نزل کے حوالے سے چند گھریلو علاج شیخ طریقہ قمیر سنت نے اپنی مایا ناس تصنیف گھریلو علاج کے صفحہ نمبر پچاس پر بیان فرمائے ان میں سے چند ایک میں عرض کرتا ہوں روزانہ ان کو چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے مٹھی بھر بھنے ہوئے چنے یہ چھلکے سمیت کھا لیں اور پھر اس پر کوئی سبھی مشروب وغیرہ یہ نہ پیے چائے پانی کھانا وغیرہ بھی اس پر یہ نہ کھائیں تو یہ دائمی نزلے کے لیے بہت مفید عمل ہے تو یہ انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے تو اللہ کے کرم سے انشاءاللہ ان کا یہ نزلہ یہ جاتا رہے گا اور ان کو شفا حاصل ہوگی تو یہ ردانہ سونے سے پہلے مٹھی بھر بھنے ہوئے چنے چھلکے سمیت کھا لیں انشاء اللہ نزلے سے شفا حاصل ہوگی اس کے علاوہ ان کو چاہیے کہ وہ ناک سے گہرے گہرے سانس لیں یہ بھی دائمی نزلے کے لیے بہت مفید ہے اور یہی عمل نماز فجر کے بعد ہو تو بہت زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس وقت ہوا یہ صاف و شفاف ہوتی ہے گرد و غبار وغیرہ نہیں ہوتا تو صبح و فجر کے وقت یہ گہرے گہرے سانس لیں گے تو انشاءاللہ اس سے مل نزلہ جاتا رہے گا اس کے علاوہ ایک اور گھریلو علاج بھی اس میں ہے کہ ہر وضو میں روزہ نہ ہو تو ناک میں تینوں بار پانی قدرے یعنی تھوڑا سا زور سے کھینچے جب وضو بنائیں تو تھوڑا سا پانی چلو میں لے کر ناک میں یہ تھوڑا زور سے کھینچیں گے تو یہ بھی دائمی نزلے کے لیے بہت مفید عمل ہیں تو یہ جو تین علاج بیان کی ہے یہ چاہے تو تینوں پر عمل کر لیں نہ تینوں میں سے کسی پر بھی عمل کریں گے تو انشاءاللہ دائمی نزلہ ان کا چاہتا رہے گا انشاءاللہ ان کو اسلامی بھائی نے ایک ناد کی بھی فرمائش کی تھی قبل اس کے کہ ہم وہ ناد سونکہ ماہر رحمان المبارک میں پورے پاکستان میں مدنی قافلے میں گویا کہ ہماری اوبی وین بھی تھی اور متکفین کے انہوں نے تاثرات بھی وہ ریکارڈ کیے اور وہ مدنی چنر پر دکھائے بھی گئے ان میں سے کئی ایک تاثرات اور پھر یہ کہ امیر علی سنت کے مدنی مذاکروں میں اس اوبی وین جہاں جہاں پہنچی تھی وہاں اسلامی بھائی ہتھو ہاتھ شریک تھے امیر علی سنت نے ان سے نیتیں بھی کروائیں تو آئیے ملتان چلتے ہیں اور پھر انشاءاللہ وہ بلالو پھر مجھے شاہ بحر بہروبر مدینے میں وہاں سے جب واپسی ہوگی تو پھر یہ کلام سنیں گے اور انشاءاللہ پھر مدینہ شریف کی حاضری کی دعا کریں گے ملتان چلتے ہیں اوبی وین کے ساتھ اور دیکھتے ہیں کہ وہاں کے کیا مناظر ہیں سلو اہل الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد دنیا دنیا میں میں دھوم دھوم مچائی مچائی ہے ہے دعوت جنابِ خوش محمد کی خوشبو پھیلائی ہے لائی ہے دین کا پہلان ہے آپا کی محبت کا پلایا گیس میں دعوت اسلامی نے دنیا گھر میں دھوم مچائی ہے دعوت اسلامی نے دنیا گھر غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی نقیبت کریں گے نقیبت سنیں گے محبتوں کے چور محبتوں کے چور کفل مدینہ ان شاء اللہ فضان مدنی چینل فیضان مدنی چینل انشاءاللہ شاء اللہ عصہ و جل دعوت اسلامی نے دنیا گھر میں دھوم مچائی ہے دعوت اسلامی نے دنیا گھر میں دھوم مچائی ہے سارے جمع میں خوش محمد کی خوشبو پھیلائی ہے, ہے دین کا پیغام ہے اسلامی دنیا اسلامی دنیا گھر میں مدینت العولیا ملتان کے آشکان سل ہیں اور الحمدللہ للہ سبز سبز اماموں کی باہریں ہیں اللہ کرے کہ یہ امام ان کے ہر وقت ساتھ رہیں ان کے اور قبر میں بھی ساتھ جائیں استقامت ملے اور جنہوں نے داڑھی شریف نہیں سجائی وہ داڑھی والے ہو جائیں کیونکہ داڑھی بھی نہیں رکھی اور اماما باندھ آئے تو اس کا مطلب یہ کہ آج ہی باندھا ہوگا سب سے پہلے مجھے وہ نماز کے لیے کچھ پتہ نہیں فیس دے دیں کہ جو اس طرح بھائی نماز میں کوتاہی کرتے ہیں تو وہ پکے نمازی بن جائیں کہ نماز کے بہت بہت بہت, بہت فضائل ہیں یادی سے میں میرے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی و سلم فرماتے ہیں کہ نماز کی مثال اس نہر کی طرح ہے جو تم میں سے کسی کے دروازے پر جاری ہو اور وہ دن میں پانچ مرتبہ اس میں غسل کرے یہاں تک کہ اس کے بدن پر کچھ بھی میل باقی نہ رہے اسی طرح نماز بھی گناوں کو دھو ڈالتی ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس علی اللہ تعالیٰ نما ارشاد فرماتے ہیں جہنم وائل نامی خوفناک وادی ہے جس کی گرمی سے خود جہنم بھی پناہ مانگتا ہے اور یہ اس شخص کا ٹھکانہ ہے جو نماز کو وقت گزار کر پڑتا ہے یعنی جو نمازوں کو قدا کر دیتے ہیں یہ اس کے لیے وائل جو خوفناک وادی ہے جہنم کی اور اس میں اس قدر شدت ہے گرمی کی کہ خود جہنم اس کی گرمی سے پناہ مانگتا ہے کیسی گرم تو نماز کو جو وقت سے گزار کر پڑھتے ہیں ان کے لیے تو جو نماز بالکل نہ پڑھے اس کا پتہ نہیں کیا انجام ہوگا تو تمام اس طرح بھائی ندینت الاولیا ملتان شریف والے بھی دیگر شہروں والے بھی دیگر ملکوں والے بھی فیضان مدینہ والے بھی اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی سب کے سب یہ پکی سچی نیت کریں کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی داڑی منڈانا یہ دشمنان رسول جیسی شکل بنانا ہے اور حرام بھی ہے جہنگم لے वाला والا کام بھی ہے داڑھی تھوڑی کے نیچے سے ایک مٹھی رکھنا یہ واجب ہے کم از کم ایک مٹھی یہ واجب ہے اور ایک مٹھی سے بڑھ جائے اس کو کاٹ دینا سنت یہاں سے بھی ایک مٹھی سائڈوں سے بھی ٹھیک ہے نا تو اس طرح پوری ایک مٹھی داڑھی رکھی ہے اور اب تک داڑھی منڈائی یا ایک مٹھی سے گٹائی اس کی توبہ کر لیجی. سب مل کر خصوصا ہمارے مدینت العلی ملتان والے بھی اور ہر طرف کے جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں اسلامی بھائی وہ سب کے سب یہ نیت کریں اور توبہ بھی کر لیں کہ میں توبہ کرتا ہوں اب تک داڑھی منڈائی اور ایک مٹھی سے گھٹائی اس سے توبہ کرتا ہوں اور نیت کرتا ہوں بلکہ عہد کرتا ہوں کہ آج کے بعد داڑھی نہیں منڈاؤں گا کے بعد داڑھی ایک مٹھی سے نہیں گھٹاؤں گا ازا ازا جل ازا جل. اللہ تعالی نمازوں اور داڑھی رکھنے پر استقامت نصیب فرمائے رمضان عمار کا روزہ بھی فرض ہے اور اس کو بھی سب کو رکھنا ہے اور بلا اجازت شرعی ہرگز ہرگز ادا نہیں کرنا اگر قزا ہو بھی گیا ہو کسی کا معذلہ تو اس کو بھی کزا رکھ لے اور توبہ بھی کرے اور نمازیں بھی جو کزا ہوئی ہیں وہ کزا عمری یا جو بھی ہے قزا کر کے توبہ بھی کرنی ہے امام شریف کا تاج ماشاءاللہ اللہ آج آپ نے سجایا ہے چلیے اچھی بات ہے کہ جتنی دیر سجایا اتنی دیر کا انشاءاللہ ثواب ملے گا تو کیوں نہ ہر وقت سجا رہے اور ہر وقت ہمارا ثواب کا میٹر چلے ہمیں نیکی ملے ہے نا تو اس لیے ہمت کیجیے اور پہلے اس کی فضیلتیں بھی سن لیجیے کہ بغیر امام کے ساتھ دو رکعت نماز پڑھنا بغیر امام کی ستر رکعتوں سے افضل ہے امام کے ساتھ جمعہ آ امام کے ساتھ جمعہ آ ستر جموں کے برابر ہیں اور جمعہ میں جو امام باندھتا ہے تو سورج ڈوبنے تک اللہ کی اللہ کے فرشتے اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں اماما یہ آقا کی بہت پیاری سنت ہے افسوس مسلمان اسے ترک کر چکے ہیں اللہ کرے کہ سارے مسلمان اس پر ٹھنڈے دل سے غور کریں اپنا شیار نہ چھوڑے کوئی غیر مسلم اپنا شیار کہاں چھوڑتا ہے نشانی اپنی علامت کون چھوڑتا ہے تو ہماری علامت داڑی بھی ہے امام شریف بھی ہے تو یہ ہم کو اپنانا چاہیے لباس بھی سنتوں تو بڑا ہو پینٹ شرٹ اور شرٹ ان یہ ہمارا لباس نہیں ہے اب ہمارے بس ہمارا کلچر ہی ہے اس کا حصہ بن گیا یہ ذرا یہ ہمارا نہیں ہے اب پینٹ شرٹ والا داڑی منڈا اگر کہیں جا رہا ہو کسی اور ملک میں تو اس کو دیکھ کر آپ کو یہ یقین نہیں کر سکتا یہ مسلمان ہے پتہ ہی نہیں چلے کہ کون ہے جب تک خود تعارف نہ ہو یہاں تو چلو اسلامی ملک کا تو ہم کو اندازہ ہو جاتا ہے ہم جانتے ہوتے ہیں وہاں نہیں ہو سکتا اگر اسی مدنی ہلیہ میں کوئی جا رہا ہو آپ کا تو میرا خیال سارے غم بھول جائیں کہ میرا مسلمان بھائی جا رہا ہے بلکہ اسلامی بھائی جا رہا ہے ویسے خوش ہو کر دوڑیں گے اس کی طرف یہ آخر وہ اس نشانی سے بہ جانا کہ مسلمان ہے داڑی امام اور یہ مدنی ہولیا یہ مسلمان کا ہے مجھے اپنی مدینت الاولیا ملتان شریف سے تو ہم آج آئیے مل کر مدینہ مدینہ طیبہ کی حاضری کی دعا کر لیتے ہیں محمد والا وصحاب ہی وبارک وسلم بولا لو ہو مجھے دل اسلم بھائیو مدنی چینل کے ناظرین جیسا کہ اس دوران سلسلہ ہم نے یہ بھی سنا اور کہا کہ انشاءاللہ اللہ ہم بابا کے رکت کے مناظر اور چاند رات کے جو امیر سنت کے مناظر تھے وہ بھی انشاءاللہ دیکھیں گے مدنی چینل پر اور بابا کی جو حاجی مشتاق اور مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق رحمت اللہ تعالیٰ علیہما کے مزارات پر حاضری جو تھی اس کے مناظر بھی انشاءاللہ شاء ہم دیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے اور یہ ہمارے پاس ابھی لنک موجود ہے اس سے پہلے کہ ہم اس طرف جائیں وہ آج اجتماع کے اختتام پر اجتماع جب ختم ہو رہا تھا اعلانات ہو رہے تھے ایک خوشخبری آپ نے سنائی تھی وہ خوشخبری ایک مرتبہ پھر سنا دیجیے یہاں الحمد للہ عالمی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں تیس دن کا احتکاف کا سلسلہ ہوا تو یہ اسی احتکاف کے دوران جیسا کہ ابھی ہمارا موضوع امیر اہل چل رہا ہے تو اسلامی بھائیوں نے امیر علیہ سمنت موتیف السلام بھائی میں سے سوال ہوا کہ غم رمضان اور غم مدینہ کو برقرار رکھنے کا کیا نسخہ ہے تو امیر علیہ سمنت نے اس کے جواب میں مختلف باتیں ارشاد فرمائی اور موتی موتیقیف نے اسلامی بھائیوں کو یہ ذہن دیا کہ اگر آپ کو غم رمضان برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو چاند رات کو اگر نہ ہو سکے تو عید کے دن ہاتھوں ہاتھ تین دن کے مدنی قافل میں سفر کریں تو الحمد باب المدینہ عالمی مدنی مرکز فلدان مدینہ میں ہزار و اسلامی بھائی کہا الحمدللہ آپ کے فرمان پر قافلوں میں سفر کیا اسی سلسلے میں آج عالمی مدنی مرکز فضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں اجتماع کے اختتام پر یہ اعلان ہوا کہ انشاء اللہ وجل باب المدینہ کراچی اور بابُلاسلام سندھ سے وہ اسلامی بھائی جنہوں نے چاند رات کو یا عید کے دنوں میں مدنی قافلوں میں سفر کیا انشاء اللہ شیخت حریقت امیر اہل سنت ان خوش نصیب اسلامی بھائیوں سے ملاقات فرمائیں گے اللہ تو مدنی چینل کے ناظرین میں بالخصوص باب المدینہ کے اسلامی بھائی اور باب الاسلام سندھ کے اسلامی بھائی جو اب تک کسی وجہ سے سفر نہ کر پائیں تو ابھی ہمارے باب المدینہ میں ہمارے ملک میں بھی جیسے کل بھی عید کا دن ہے تو آپ بھی نیت کر لیجیے ابھی سے کہ ان کل ہم قاتل میں سفر کریں گے تو جمعہ ہفتہ اتوار تین دن آپ کے کا قافلے ہو جائیں گے چھٹیوں کے دن بھی اس سے فائدہ بھی اٹھا لیں قافلوں میں سفر بھی ہو جائے گا انشاءاللہ شاء اور جب قافلوں میں سفر ہو جائے گا تو انشاءاللہ شاء اللہ امیر علیہ سنت سے ملاقات کی سعادت بھی مل جائے گی ان شاء اللہ اللہ تبارہ کا وطلا ہمیں دین کا کام کرنے کی مزید سعادتیں اور توفیق عطا فرمائے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے امیر علیہ سنت کی غلامی سے ہمیں ہر دم وابستہ رکھے آئیے وہ لنک وہ مناظر جو باپا کی دقت انگیز چاند رات کے اور مزار پر حاضری کے ہیں وہ دیکھتے ہیں سلو این الحبیب سل ہوتا تر پارا گے مدا جنا ہے جب گے شیریا پروسا میری تجھا رم <سلام> گرو جانو مغر ہم رم پرش باد الم سمجھا گروس کاتی میں اب